أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق اسمتين فلهن صلصا ما ترك وإن كانت واحدة فلهن نسف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فله امه السدس فان كان له اخوه فلامه السدس من باب وصيه يوصي بها او دين کے یہ دوسری رکو ہے چونکہ پارے میں سورہ نسا کے یہ دوسری رکو آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر پندرہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اہم ترین فرائض اور حقوق بیان فرمائے ہیں اور مسلمانوں کو تاکید فرمائی گئی ہے کہ وہ ان فرائض اور حقوق کی ادائیگی پر خود کو پابند رکھیں اور پابندی کے ساتھ وہ ان امور کی ادائیگی کو یقینی بنائیں گزشتہ رکو کے آخر میں یتیموں کے متعلق کچھ ذکر تھا کہ جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں اس حکوم اللہ تبارک و بتا نے پسمندگان یتیم خواہ وہ بچے ہو یا بچے ہوں یا وہ متاثرہ پسمندگان جو بھائی ہو بہنیں ہو والد ہو یا والدہ ہو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حقوق متعین کر کے بیان فرمائے ہیں جن میں سے کچھ اس رکوں میں ہیں اور کچھ اس سورہ مبارک کے آخر میں آئیں گے بنیادی طور پر جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کل مال میں سے اس کے کفن دفن کے لیے پیسے نکالے جاتے ہیں کہ کفن دفن تمام چیزوں کے ادائیگی پر سب سے مقدم ہے پھر کفن دفن سے اگر کوئی پیسہ بچ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو قرض ہے وہ قرض اس میت کے ٹوٹلی مال متروکہ میں سے ہی ادا کر دیا جائے گا قرض کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ مال بچ جاتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس مرحوم نے کچھ وسیع تو نہیں کی اگر اس نے وصیت کی ہے کہ میرے پیسوں میں سے مال میں سے کچھ یہ یہ کام کی جائے یا فلاں فلاں ضرورت مندوں کو دیا جائے یا مسجد بنایا جائے یا کوئی ادارہ بنایا جائے یا رسایہ کے کاموں میں لگا دیا جائے تو پھر اس کے ٹوٹلی مال متروکہ میں سے ایک بٹا تیسری حصے میں اس کی وصیت کو منظور کیا جائے گا اور کل مال کا ایک تہائی اس مد میں صرف کر دیا جائے گا جس کے لیے اس نے وسیع کی ہو بشرط ہے کہ وہ وسیع کسی گناہ کے کام کے لیے نہ ہو اور اگر اس نے وسیع کسی گناہ کے کام کے لیے کی ہے تو اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا اگر اس نے جو وسیعت کی ہو اس پر خرچہ ایک تہائی مال سے زیادہ آتا ہو تو پھر اس زیادتی کو دیگر ورث مندی پر موقف رکھا جائے گا اگر پسمندگان نے اجازت دی کہ بھائی اس وسیعت کو ہمارے حصوں سے بھی پورا کر دیا جائے تو ٹھیک ہے اگر وہ اجازت نہ دیں تو اتنا کچھ جو تہائی حصے میں بنتا ہے وہ خرچ کر دیں اور باقی پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے پھر جو مال رہ جاتا ہے اس کو اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے گا جو اللہ نے اس رکو میں وضاحت فرمائی ہے کچھ مسائل ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ ہیں یوسیکم اللہ اللہ تبارک تعالی تمہیں حکم کرتا ہے فی اولادکم تمہارے اولاد کے حق میں کے لزک کرز حظ سین کہ مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے یعنی ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے اولاد میں کئی بچے بھی ہو اور بچے بھی تو ایک مرد اور دو خواتین کا حصہ برابر ہے ساطر اگر وہ عورتیں ہوں زیادہ دو سے اوپر تو فلحن نہ سلو سا ماں ترک تو ان کے لیے دو تہائی ہے اس مال سے جو وہ چھوڑ کے چلا گیا اور باقی جو حصے ہیں مال کے وہ مردوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے وہ انکانت واحد اور اگر وہ ایک ہی بیٹی ہے پسمندگان میں صرف ایک ہی بیٹی ہے تو فلاح اس کے لیے آدھا ہے اور اس وفات پانے والے کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے اس کے مالی متروک میں سے چھٹا چھٹا حصہ ہے میں ماں بو جو وہ چھوڑ کر کے چلا گیا انکان لہو غلط اگر اس کے اپنے اولاد ہو تو علم یق اللہ اور اگر اس وفات پانے والے کو کوئی اولاد ہی نہ ہو وہ ورثہ ہو اب اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہو تو فل ام میں اس کے ماں کا اس میں ایک تہائی ہے فمکان الہو اخو تم اور اگر اس کی کئی بھائی ہے فل ام میں تو اس کے والدہ کا چٹا حصہ ہے نمبادی وسیع یوسی بحا اس وصیت کے بعد کہ جو وہ کر گیا دین یا قرض کے ادائیگی کے بعد یعنی یہ سارے حصے ملیں گے قرض کے ادائیگی کے بعد آبا و ابنا تمہارے والدین اور تمہارے اولاد لا تدرون تمہیں معلوم نہیں اقرب اقبال نفع کہ کون زیادہ قریب تر ہے تمہیں نفع پہنچانے میں خلیز تمن اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی حصے ہیں لیکن اللہ کا نعلیمن حاکیمہ بے شک اللہ خبردار حکمت والا ہے زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جو شخص قریب المرگ ہوتا تو وہ اپنے پسمندگان میں سے اپنا تمام مال اس کے حوالے کرتے جو زیادہ پالوان ہوتا زیادہ شاہ سوار ہوتا اور باقیوں کو محروم کر دیا جاتا تھا یا اگر وہ یہ وسیعت اور نصیحت نہ بھی کرتا تو باقی جو عزیز اور اقارب ہیں وہ اسی کے سر پہ پھگڑی باندھ لیتے تھے کہ جو زیادہ دانا سمجھ جاتا تھا اس وقت معاشرے کے لحاظ سے اور اس طریقے سے وہ اس میت کے کل مال کا وارث قرار پاتا اور اس میت کے دیگر بیٹوں اور بیٹیوں اور والدہ اور بہنوں کو کوئی حصہ اس میں سے نہیں دیا جاتا تھا تو اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ انجام کے لحاظ سے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والدین میں سے کون یا تمہارے اولاد میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور نفع پہنچانے والے ہیں لہذا یہ سوچ رکھے ہر ایک کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہو لیکن یہ سوچ ہر ایک کے بارے میں رکھے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ اس رقو میں اللہ تبارک و اطالعہ نے خواتین دو خواتین کو ایک مرد کے برابر حصے میں برابر قرار دیا ہے تو خواتین کے لیے تو حصہ زیادہ ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ معاشرے میں کمزور ہوتی ہیں اور ان کو کم مواقع ملتے ہیں پھر محدود مواقع میسر آتے ہیں کمانے کے لیے تو ان کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے تھا مردوں کے بنسبت یہی وہ اعتراض ہے یا سوال ہے جو غیر مسلم کرتے ہیں لیکن اس اعتراض سے پہلے ذرا اسلامی معاشرتی سسٹم کو سمجھنا ضروری ہوگا اور وہ یہ کہ خاتون بچی جب گھر میں ہوتی ہے تو اس کے پرورش اس کے تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری اس کے والدین کی ہوتی ہے اور جب شادی ہو کر وہ میاں کے پاس چلی جاتی ہے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر اس کا علاج معالجہ اس کے کھانے پینے اس کے رہائش یہ تمام ذمہ داری اس کے شوہر پہ ہوتی ہے اس پہ خود نہیں اسی طریقے سے اس کے بچوں کی جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ اس کی نہیں ہوتی جبکہ اس بچی کو ایک تو حصہ اپنے والد کی طرف سے ملا دوسرا اس خاتون کو حصہ مہار کی صورت میں ملتا ہے تیسرا اس خاتون کے اوپر خرچ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں اور اس خاتون کو اپنے شوہر کے مال متروکہ میں سے بھی حصہ ملے گا تو اس نظریے سے اگر دیکھ لیا جائے تو خواتین کے ذمہ داریاں کم ہیں اور ان کو جو ملا ہوا حق ہے وہ سارا کا سارا محفوظ ہے جہاں تک تعلق ہے مرد کے حصے کا کہ وہ دو کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کے اس مار میں سے اس نے بچوں کے تعلیم اور تربیت کا بھی بندوبست کرنا ہے اس نے اپنے والدین کا بھی خیال رکھنا ہے ان کے بیمار پرسی کا ان کے علاج معالجے کا ان کے کھانے پینے کا رہیش کا یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے والدین کے ضعیف ہونے کی صورت میں. اور پھر اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہی ہے پھر دیگر عزیز اور اقارب کے ہاں آنے جانے کی جو ساری ذمہ داریاں ہیں سگے رحمی کی ادائیگی کے لیے ظاہر بات اس پہ اخراجات ہوتے ہیں تو ان اخراجات کا اٹھانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے تو اللہ نے جو فیصلے فرمائے ہیں اپنے بندوں کے درمیان ان کے حصوں کے حوالے سے یہ یقینی انصاف پر مبنی ہے اس میں کوئی بھی انصافی والی بات نہیں ہے اور مسلمانوں کو کفار کے جھوٹے پربنڈوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے ایک شخص ہے اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور کوئی اولاد ان کا نہیں ہے تو بیوی بی کا جو کچھ مال ہے اس میں سے ادھا حصہ شوہر کو ملے گا وہ اور تمہارے لیے ہے نصف و ادا محبو ترا کا الواجم جو چھوڑ مرے تمہارے عورتیں ولدن اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو فنکان الہ و لطن اگر ان کی کوئی اولاد ہے فلاقم اور ربو تمہیں چوتھا ملے گا مما تڑکنا وہ جو خاتون چھوڑ گئی ممبات وسیع یوسی نہ بے عدین اس وصیت کے بعد جو وہ کر گئی یا قرض کے ادائیگی کے بعد یعنی اس کے ادائیگی کے بعد چوتھا حصہ کل مال میں سے شوہر کو دیا جائے گا اور باقی حصہ اولاد کو ولاح اور ربو ممات اب اس کا الٹ صورت شوہر اگر فوت ہو جاتا ہے اور ان کا کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کے کل مال کا ایک چوتھائی حصہ یہ کو دیا جائے گا اور اگر ان کی بچے ہیں تو شوہر کے مال متروکہ میں سے آٹھواں حصہ بیوی کو دیا جائے گا اللہ کا شاید ہے مات اور ان کے لیے ہے ایک چوتھائی جو تم چھوڑ جاتے ہو علم یقل و لطن اگر تمہارے ہاں کوئی اولاد نہ ہو انکان رقم و رتن اگر تمہارے یہاں اولاد ہو اور اس اولاد میں سے پھر اگر کئی بچے اور کئی بچیاں ہیں تو ان بچوں اور بچیوں کو آپس میں جو مال ملے گا وہ اسی حساب سے جو گزشتہ آیت میں ہو گزرا ہے کہ دو بچیوں اور ایک بچے کا حصہ برابر ہوگا تو اگر تمہارے لیے اولاد ہے فلاح ان سمن تم پھر ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس میں جو کچھ تم چھوڑ جاتے ہو ممبادی وسیع یسن تو بہا اس وصیت کے بعد جو تم کر اور دین یا قرض کے بعد اور اگر وہ ان کا نوجو رسو کلا لو مرد کہ جس کا میراث ہے وہ کلالہ ہے یعنی اس کا کوئی اولاد نہیں اور والدین نہیں اب امراطن یا عورت ایسی ہو کلالہ اس مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کا اصول اور فرو نہ ہو یعنی اولاد بھی نہیں والدین بھی نہیں بلکہ دائیں بائیں کے رشتہ دار ہیں بہن ہے بھائی ہے تو اگر ایسا کوئی شخص فوت ہو جائے کہ جو کلالا ہو وہ لہو اخن اور اختن اور اس میت کے ایک بھائی ہو یا ایک ہو تو فلیق الحدین من ہو مسود ان میں سے ہر ایک کو ملے گا مال میت کے مال متروکہ میں سے چھٹا حصہ انکان و اکثر امن ذالق پھر اگر وہ زیادہ ہو یعنی کئی بڑی اور کئی دینے ہوں تو ہم شرکا اوفلس بس وہ شریک ہوں گے ایک تہائی میں نمبا وسیع یوسی بحا عدین اس وسیعت کے بعد جو وہ کر چکے یا قرض کے گئی کے بعد غیر مبارن کہ کسی کا نقصان نہ ہو وسیعت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے حکم ہے اور وہ علی ماہرین اور اللہ سب کو جاننے والا احمد والا ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون سال کتنا ضرورت مند ہے اللہ نے ہر ایک کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق اور حیثیت کے مطابق حصے مقرر کیے حد اللہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور میں یوت او اور اور جو بھی اطاعت کرے گا پیروی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تو انجام اس کا یہ ہوگا کہ یوتل و جنت ان تجربے تخت اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہر بے رہی ہوگی خالدین صدا رہیں گے اس میں الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور میں یاخ اللہ و رسول ہوں اور جو بھی نافرمانی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے اور جو نکل جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کی حدوں سے تو انجام یہ ہوگا کہ اس کو آگ میں دخل کیا جائے گا خالدنسی وہ سدارہ ہے جو اس میں اور اس عذاب ہے تو حقوق کی ادائیگی میں کسی کا والد فوت ہو جائے تو پیچھے جو بھی بھائی رہتے ہیں بہنیں رہتی ہیں بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بہنوں اور اپنے والدہ کا حصہ ضرور نکال کے دیں اور پسماندگان کو چاہیے کہ دنیا سے جانے والے نے اگر کچھ وصیت کی ہے تو اس کو پورا کر دیں اور اگر اس پر قرض ہے تو اس کو ادا کر لیا جائے اس سے انکار کسی صورت میں درست نہیں اسی طرح سے جو دنیا سے جانے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مالے متروکہ میں سے کسی ایک کے لیے سارے مال کا وسیعت نہ کریں جن کے لیے حصے شریعت نے مقرر کی ہے یا اللہ نے مقرر کی ہے ان کے لیے وسیعت کرنا درست نہیں ہے کسی کو جو میراث ملتا ہے وہ اس مورث کے وفات ہونے کے بعد ملتا ہے اس سے پہلے نہیں لہٰذا ہمارے معاشرے میں جو بعض لوگ اتنے آگے نکل چکے ہیں والدین کے نافرمانی میں اور ان کے ستانے میں کہ جو یہاں تک کے معاشرے کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے ہم جانے اور ہمارا کام تو بھائی اولاد کو حصہ والدین کے مال میں سے ان کے وفات کے بعد ملتا ہے وراثت ان کے وفات کے بعد ملتا ہے کسی کو ان کی زندگی میں والدین کے مالی وراثت نہیں ملا کرتا اس لیے اپنے والدین سے یہ کہنا کہ آپ کے مال میں سے جو ہمارا ورثا بنے گا وہ ہمیں ابھی دے دیا جائے کہ یہ درست نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اپنے تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے توفیق نصیب منکم یہ تیسری رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر پندرہ سے لے کر آیت نمبر تیئیس تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے جس رکو میں اللہ تبارک وطالعہ نے کچھ حقوق کا تذکرہ فرمائے ہے چاہے ان حقوق کا تعلق انسان کے اپنے ذات کے ساتھ ہو یا اس کے مال کے ساتھ جو کہ گزشتہ رقو میں مالوں کے اندر جو حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیان فرمائے اور بالخصوص وہ حقوق جو ایک شخص دنیا سے رحلت کر جاتا ہے اور اس کو پھر تقسیم کرنے کی وہ راستہ باقی نہیں بچتا کہ وہ اپنی مرضی سے تقسیم کر سکے اللہ تبارک تعالی نے ان حقوق کو ٹھیک طرح سے تقسیم کرنے پر بہت زیادہ زور دیا اور ان میں یتیموں کا حق ہے اس رقو میں کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو ایک انسان کے ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے دوسرے لوگوں میں اور وہ ہے ایک خاتون کے عزت و ناموس کہ یہ شادی شدہ خاتون جو ہے یا غیر شادی شدہ خاتون کی ہے اس کے عزت اور ناموز کے حفاظت اس کے ذمہ فرض ہے اس لیے کہ یا تو اگر یہ شادی شدہ ہے تو یہ اس کے شوہر کا حق ہے یا اگر یہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر یہ اس کے ہونے والے شوہر کا حق ہے اور یہ اگر اس حق کی حفاظت میں کوتا کرے گی تو یہ اس کے لیے موجب سزا ہے موجب تعزیر ہے اور اللہ جہاں یہاں موجب عذاب ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان حقوق مالی حقوق کے اور ظاہری حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان انفرادی یا نفسیاتی حقوق کی حفاظت کی بھی تاکید فرمائی ہے لیکن انسان ہے اگر انسانوں میں سے کوئی اپنے ان نفسانی حقوق کی حفاظت میں کوتاہی کرے تو اس کے لیے اللہ نے سزا مقرر کی ہے جیسے کہ ایک شخص گزشتہ رکواٹ میں وہ گزرا ہے کسی کے مال حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی کرے گا یتیم کے مال کے حفاظت میں تو اس کا انجام آگ ہے اس کے لیے اللہ کے ناراضگی ہے اسی طرح سے جو دنیا میں اپنے ان حقوق کی حفاظت نہیں کرے گا جو اس کے ذمہ ہے اور وہ حقوق اس کے شوہر کے ہیں تو ایسے خاتون کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا اس لیے کہ اس نے ان حقوق کی حفاظت نہیں کی کہ جس کی حفاظت کی ذمہ اسی کو سونپا گیا تھا اور اسی کو ذمہ داری دی گئی تھی اس لیے کہ یہ ایک ایسا حق ہے کہ اس کا حفاظت یہی کر سکتی تھی لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر کے اس حق, اس حق کو ضائع کر دیا تو یقیناً اس حق کے ضائع کرنے پر اس کو سزا ملے گی گزشتہ دور میں جو ایک مسئلہ چل رہا تھا یتیم کے مال کے متعلق میت کے مال متروکہ میں سے تو ان میں سے چند اہم ترین مسائل ہیں جو کہ مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے ذکر فرمائے ہیں مارک میں کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں میں ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی جاتی ہے اور حق طلفیں ہوتی ہے کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس فوت ہونے والے شخص کے ورثہ میں سے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو نابالغ ہوتے ہیں کئی بچے نابالغ ہوتی ہیں یا کچھ ایسے ورثہ ہوتے ہیں جو وہاں موجود نہیں ہوتے اور ان کے عدم موجودگی میں ان کے جو وہاں موجود ہے وہ اس میت م... م... کے مال مطلوقہ میں سے دیگے چڑھانا شروع کر لیتے ہیں اور خرچ اور اخراجات کرنا شروع کر لیتے ہیں یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے اس لیے کہ ان اخراجات میں اس میت کے مال متروکہ میں ان بے بےکس یتیموں بچوں اور بچوں کا حق ہے جو اپنے حق کو صرف کرنے کے اختیار بھی نہیں رکھتے ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے اس طرح سے خرچ کرنا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ جنازی کے لیے جو کپڑا امام کے آگے بچھایا جاتا ہے یہ بھی جنازے کی ضروریات میں سے نہیں ہے لہذا میت کے کفن کے لیے اتنے ہی کپڑا خرید لیا جائے کہ جتنے اس کے کی کفن کے لیے ضروری ہے تاکہ باقی ماندہ کپڑا ضائع نہ ہو اسی طریقے سے میت کو قبرستان لے جاتے ہوئے ایسے بڑے پیمانے پر اخراجات نہیں کرنے چاہیے جو جنازے کی ضروریات میں سے نہ ہو اسی طرح سے اس میت کے کفن دفن کے بعد اس میت کے مال مطلوبہ میں سے کانے تقسیم کرتے رہنا یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ اس میں یتیموں کا حق ہے اور ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال کو تقسیم کرنا درست نہیں ہے اگر وہ سب عاقر ہے سب بالغ ہے سب موجود ہے اور سب کی اجازت ہے تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے لیکن پھر بھی یہ چیزیں اس میں آتی ہے اشرا بہر حال ناپسند ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور وہ یا تین جو آئے گناہ کر کے من تمہارے میں سے یعنی مسلمان عورتوں کی بات ہو رہی ہے یہ ابتدائی حکم ہے چنانچہ زبان جہریت میں یا کفر کے معاشرے میں تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ ہر شخص اپنے ہر خواہش کے تکمیل کو اپنا حق سمجھتا ہے لیکن اسلام کہتا ہے نہیں ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کچھ حقوق و بستا ہے اور ہر ایک نے ان حقوق کی حفاظت کرنی ہے تو خواتین کے عصمت کی حفاظت یہ خواتین کی ذمہ داری ہے اور یہ ان پر حق ہے ان کے شوہروں کا تو جب اسلام آیا تو اسلام نے ابتدا یہ پابندی لگا دی کہ بھائی کوئی خاتون اگر اس گناہ کے مرتکب ہو جائے اور یہ گناہ اس پر ثابت ہو جائے چار عقل بال جشمدید گواہوں کے ذریعے تو پھر ایسے خواتین کو گھروں کے اندر بند کر دیا جائے اور ان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے یہاں تک کہ تاکہ لوگوں کی نظروں میں یہ عمل ایک عیب کی صورت میں ابھر کر کے سامنے آ جائے اور یا پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی حکم نازر فرما دے کہ بھائی ان کو سزائے موت دینی ہے یا ان کو آزاد جوڑنا ہے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ ایسے خواتین جو شادی شدہ ہو اور وہ اس گناہ کا ارتکاب کر لے اور پھر اس ارتقاب کو ثابت کیا جائے چار جشم دین عاقل بالغ مسلمان گواہوں کے ذریعے یا پھر اس کے اقرار کے ذریعے تو ایسے باغی خواتین کے لیے سزا سزائے موت ہے اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر دوسرے کے دوسروں کے حق تلفی کی ہے جو کہ ان کی شوہر تھے اور اگر وہ خواتین غیر شادی شدہ ہے تو چونکہ ان پر ذرا وہ حق کمزور پڑتا ہے اس لیے اگر وہ اقرار کر لے یا پھر وہ گناہ چار عاقل بال مسلمان شمدید گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائیں تو ایسوں کے لیے پھر سزا ہے سزا تعزیر کہ ان کو دوہرے مار لیے جائیں گے تاکہ دوسروں کے لیے وہ نشان عبرت بن جائیں اور پھر کوئی دوسرا کسی کے حق کی تلفی میں اس طرح سے کوتاہی نہ کرے احشان ہے کہ وہ عورتیں تمہاری خواتین میں سے جو بدکاری کر جائیں تو شہید منکم ان پر اپنے چار مردوں میں سے گواہ لاؤ ان پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان سکوں فل پھر ان کو گھروں میں روکے رکو حتیہ یا توفہ ہن موت ہو یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے اور یا جار اللہ سبیلا یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دیں چونکہ یہ ابتدائی زمانے کے احکامات میں سے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے بھی احکامات نازل ہو رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اب انتظار کرو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی نیا حکم آ جائے اور وہ جو دو مرد یہ عطیان ہامن جو تم میں سے یہ گناہ کا کام کرتے فعضو ہما تو ان کو بھی ازیت دو یہ ابتدائی حکم ہے لیکن بعد میں حکم نازل ہوا کہ اگر شادی شدہ مرد اس گناہ کا ارتکاب کریں اور تو ان کے لیے اور وہ ان پر ثابت ہو جائے تو ان کے لیے سزا سزا موت ہے اور اگر وہ غیر شادی شدہ مرد ہو تو پھر ان کے لیے کوڑوں کی سزا ہے تاکہ آئندہ کوئی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ سکے لیکن ابتدا ذرا بتدریج احکامات تھے ذرا آسانی تھی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کچھ ان کو سزا دے دو فنتابہ و اسلحہ پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو ثانح بنا لیں تو فعارضما تو ان کا خیر ذہن سو دو ان اللہ قان طبر رحیمہ بحش اللہ قبول کرنے والا مہربان ہے یہ ابتدائی احکامات ہے بعد میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں احکامات نازر فرمائے جنشاء اللہ سر میں آئیں ان نمتوں تو علامہ بے شک تو قبول کرنی ہے اللہ کے ذمہ لذین ان لوگوں کا یا ملو نسو اب جہن جو برے کام کرتے ہیں نادانی سے من یتوب جلد جلد اللہ علیہم سو یہ ہوئی لوگ ہے کہ اللہ بھی ان پہ رجوع فرما دیتا ہے اور اللہ اللہ من حکیمہ اور ہے اللہ سب کو جاننے والا احکمت والا بے علمی سے کسی سے گنا سرد ہو جائیں اور پھر جانتے ہی یہ توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے معافی مل جائے گی لیکن جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے مسلسل اس کو کرتا رہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ پھر بغاوت ہے اور یہ اللہ کے حکموں سے روبردانی کرنی ہے ایسوں کے لیے پھر سخت عذاب ہے اور سخت آزادی آنے والے آیات میں ہے کہ بھلے سبب دینا اور نہیں ہے اللہ کے ذمہ توبہ قبول کرنا ان لوگوں کا یہاں ملوم سے یہ جو برے کاموں میں مسلسل لگے رہتے ہیں حتیٰ یہاں تک موت ہوں جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو پھر کہیں کہا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں تو ایسا ان کا توبہ قبول نہیں ہے ولدین اور ان لوگوں کا یہ منہ کہ جو مرتے ہیں وہ ہم کو فوراً اس میں کہ وہ حالت کفر میں ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے بخشش نہیں ہوا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے خرناک عذاب تیار کیا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تو ایک صالح معاشرہ چاہتا ہے اور صالح معاشرے کے اندر ضروری ہے کہ ہر ایک دوسروں کے حقوق ادا کرے اور اپنے فرائض پر نظر رکھے اور جو پوری زندگی دوسروں کے حقوق اور فرائض کو پامال کرتے رہیں اور آخر میں توبہ کرے تو ظاہر بات ہے کہ ایسے توبہ, توبہ نہیں ہے بلکہ وہ تو جان چڑانے والی بات ہے لوگ جو ایمان والے ہوں تمہارے یہ بات جائز نہیں انترسن سا کہ تم زبردستی عورتوں کا نراش لے لو وَلَا اور نہ روکے اس واسطے کہ تم لے لو جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اِلَّا آیات میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پر شوہر اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ان کو لٹکائے رکھتے ہیں اور ان کو تناؤ بھی نہیں دیتے اس لیے کہ اگر طلاق دیں تو جو مہر انہوں نے خواتین کو دے رکھا ہے یا جو تحفے تحائف انہوں نے ان کو دی ہے اپنے وشالی کے دور میں شاید وہ خاتون وہ اپنا ساتھ لے کے چلے جائیں اور اس طرح سے شوہر کچھ مال سے محروم ہو جائیں تو اس نیت سے وہ اپنی بیویوں کو طلاق بھی نہیں دیتے ان کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے طرز عمل سے خود کو بچائے رکھو ہاں اگر ایک خاتون ایسی ہے کہ جو سرکش ہے وہ اپنے شوہر کے حقوق اور اپنے فرائض کا خیال بھی نہیں رکھتی تو اب شوہر چاہیں تو اس کے طلاق کو مشروط کر دیں خولا کے ساتھ کہ بے مجھ سے خولا لے دو اور خولا میں ظاہر بات ہے کہ پھر کچھ شرائط شوہر رکھتی ہے کہ بے اتنا کچھ دے دو یا اتنا کچھ چھوڑ دو یا اتنا کچھ معاف کر دو مہر میں سے پھر میں چھوڑ دوں گا کیونکہ خلا کا سورت کی صورت میں زیادتی خاتون کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے اللہ تبارک وطدہ کا احشاد ہے کہ اللہ عطینہ بفا اگر وہ کھلی کوئی بحیائی کا کام کر لیں تو پھر شوہر کو اختیار ہے کہ وہ ذرا پھر اپنے آپ کو مضبوط رکھے وہ بالمعروف اور ان کے ساتھ معاشرت اختیار کرو اچھی طریقے سے فرن کری تمہ بُننا اگر تم کو ناپسند ہو ان کا کوئی طرز عمل فاساں تک رہو شہر تو ممکن ہو کہ تمہیں ایک چیز پسند نہ آئے وہ خیرن کثیر اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھی ہو انسان ہے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک فریق کا دوسری فریق کو کوئی طرز عمل پسند نہ آئے تو وہ اس کے ناپسندیدہ نہیں بلکہ اس پسندیدہ طرز عمل پر نظر رکھ کر کے اسے درگزر کر لیا کرے اس لیے کہ کامل ایک اللہ کے ساتھ ہے وہ ان عورت اور اگر تمہارا ارادہ ہے بدلنے کا مکان زن ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو یعنی اگر تم بیوی بدلنا چاہتے ہو تو چیری کرنا چاہتے ہو اور اس صورت میں تم پہلے والے کو چھوڑنا چاہتے ہو تو اس صورت میں تم اگر تم نے دے رکھے ہیں ان میں سے کسی کو ڈھیرو سارا مال فلا خزون حشیر اب اس میں سے کچھ بھی نہ لو اطاخون ہو بختان کیا تم لیتے ہو ان سے نہ مبینہ اور سری گنا سے کہ جو کچھ ان کو, کو تحفے دی ہے اپنے خوشحالی کے دور میں وہ ان سے واپس لینا مناسب نہیں ہے وہ کہیں پتہ خزو اور تم کیوں کر ان سے لے سکتے ہو وقت افزا بازم الباز اور یقیناً تم میں سے پہنچ چکا ہے ہر ایک فریق سے دوسری فریق کو کچھ فائدے کے باتیں وہ خز نمین خلیزہ اور لے چکی وہ خواتین تم سے مختو دیں یعنی جس وقت نئی نئی شادی ہوئی تو اس وقت تو خواتین نے اپنے شوہروں سے اور ان شوہروں نے اپنی بیویوں سے بڑے وفاؤں کے وعدوں کے پورا کرنے کے بہت سارے وعدے کر رکھے ہیں کہ آپس میں متحد رہیں گے ایک دوسروں کے وفادار رہیں گے لیکن اب اگر زندگی کسی دوسری طرف چل پڑی ہے تو زندگی کے ان لمحات کو یاد کریں کہ جن میں بڑے ایک دوسروں کے ساتھ آد وفا کی کے افاقے وعدہ کر رکھے تھے تو ان لمحات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دوسروں کو تنگ اور ایک دوسروں پر تشنیح نہ کی جائے بلکہ اگر اٹھے رہنا زندگی کا سفر کرنا ممکن نہیں تو پھر دستور کے مطابق علادہ ہو جائے اچھی طریقے سے والدہ نے کہ ہو مانا کہا جاہلیت میں ایک یہ بھی ایک رسم تھی اور زمانۂ کفر میں آج بھی ہے پڑھا جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں اخباروں میں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا اور اس کی بیوی رہ جاتی تو ان کے اولاد ہی اپنی ماں سے نکال کر لیا کرتے تھے اللہ تبارک و وطانا فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی نا با بات ہے وَلَا اور نکا نہ کرو جن سے تمہارے والدین اگر زمانہ جاہلیت میں کسی نے کر دیا ہے تو وہ ہو گیا ہے اب اس کا کوئی کیا حساب کتاب ہو سکتا ہے لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کیا جائے چاہے وہ ماں سچی ہو یا وہ ماں ستیلی ہو بہرحال والد کے منکوہ کے ساتھ اولاد کے لیے نکاح کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے انہو کا, کا وہ مکتا اور بڑے غضب کی بات ہے اور بہت برا راستہ ہے کہ اس راستے پر چل کر کے ادب اور احترام اور رشتوں کا تقدس امان ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ مسلمان کو ہر ایک فریضے مقرر وقتوں میں ادائیگی کے توفیق مسیح فرمائیں و خدانہ الحمد اللہ روح روح خرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأختي وأمهاتكم الغاطي أرضعنكم وأخذاتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وَرَبَائِبُكُمْ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِن نِّسائِكُمْ اللاتي دَخَلْتُم بِهِن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ چوتھے <سؤال> <سؤال> پارے سورہ نسا کی یہ چوتھا رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر تیئیس سے لے کر آیت نمبر چبیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے پہلے آیات پر اس رکو کے چوتھے پارے کا اختتام ہوتا ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ رکو کے آخر کے سلسلہ بیان کو جاری رکھا ہوا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے بے پناہ ناپسندیدہ اپنائے ہوئے جو رسومات تھے ان میں سے کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نفی فرمائی اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ترکیب فرمائی کہ وہ اپنے آپ کو ان قبیف قسم کی رسومات سے اور معاملات سے دور رکھیں ان معاملات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر کسی شخص کا والد فوت ہو جاتا تو وہ اپنے والد کے منکوخہ یعنی اس کی بیوی سے اپنے والدہ سے نکاح کیا کرتے تھے اور ان قبی رسومات میں سے یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا کیا جاتا پھر وہ فوت ہو جاتا تو اس کے بہو کے ساتھ وہ اپنے سکے بہو کی طرح برتاؤ کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے یہ بھی تھا ان رسومات میں کہ دو بہنوں کو بیک وقت ایک شخص عقد نکاح میں رکھتا بانجی اور پتیجیوں کو آپس میں نکاح میں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قبیل رسومات کو مسترد فرمایا اور ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار قسم کے محرمات کا تذکرہ فرمایا ہے ایک وہ حرام خواتین کہ جن کے ساتھ خونی رشتے کے ممانعات کی وجہ سے کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا دوسرے قسم کے وہ رشتے کہ جو دودھ پینے یا دودھ کے شراکت داری کی وجہ سے بندی کے اوپر حرام ہو جاتی ہے رضاعت کی وجہ سے ان کا ذکر فرمایا تیسرا ان خواتین کا ذکر ہے کہ جو خواتین سسرال رشتوں کی وجہ سے بندے پر حرام ہو جاتی ہے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا اور چوتھے قسم کے ان خواتین کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ انسان کا کوئی رشتہ تو نہیں ہوتا لیکن دوسروں کے ساتھ رشتہ قائم رکھنے کی وجہ سے اور قائم ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جس طرح کی کسی کا منقوح بھی, بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چار قسم کے خواتین ہیں اور ہر قسم کے ماتح پر کئی افراد ہیں کئی اقسام ہیں جن کا تذکرہ ان آیاتوں میں ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح درست نہیں ہے اللہ کا احسان ہے حرمت علیکم حرام قرار دی, دی تمہارے اوپر ام تمہارے مائیں چاہے یہ سگی ماں ہو یا سپیلی ماں اور ماں ام ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں سگی ماں اس میں نانی اور یہ اوپر جتنی بھی رشتے ہیں وہ سارے اصول اس میں داخل ہیں وہ اور تمہاری بیٹیاں وہ اور تمہارے, تمہارے بہنیں چاہے یہ سکی ہو یا سپیلی ہو وہ امات و کم اور تمہاری پھوپیاں و حالات اور خالائیں اور کی بیٹیاں یعنی بتیجیاں وہ بنات اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں و کم اللہ یہاں پر یہاں تک تو ان محرمات کا ذکر تھا کہ جو بندی کے لیے کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے اباید کے اگلے حصے میں ان خواتین کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ نکاح درست نہیں کہ جن کے ساتھ بچپنے میں دودھ پیا گیا ہو اور بچپنے میں دودھ پینے کی جو عمر ہے وہ زیادہ سے زیادہ اڑھائی سال ہے اور کہا احنات کی نظر کہ اڑھائی سال کے اندر اندر کسی بچے اور بچی نے اگر کسی دوسری خاتون کا دودھ پیا تو آپس میں یہ بچہ اور بچی جو رشتے کے لحاظ سے کچھ بھی نہ تھے لیکن اکٹھ کے دودھ پینے کی وجہ سے یہ بہن بھائی کی طرح ہو گئے لہٰذا ان کا آپس میں نکاح نہیں اور ان میں سے جس نے جس کے دودھ پیا گیا ہے جس خاتون کی وہ ان کے لیے ماں کے درجے پہ ہوئی اسی طریقے سے اس خاتون کی جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں وہ ان کے لیے بہنوں اور بھائیوں کی جگہ پہ ہوئی تو یہ بالکل اسی طرح ہے حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خزث کی ردیہ ہے یہ ممینا رضا ماں مومنصب کے رضاعت سے بھی وہی رشتے بندی کے لیے بن جاتے ہیں کہ جو رشتے انسان کے لیے خون کے حوالے سے بنتے ہیں وہ اما ہاتھوں کو ملاتی اور مائیں جن کے नहीं نکاح درست نہیں کم جنہوں نے دودھ پلایا اور تمہارے دودھ والی بہنیں وہ اما ہاتھوں نے اور تمہارے کی مائیں یعنی و اور وہ پرورش پانے والی بچیاں فی حجور جو تمہارے گھروں میں ہیں من نے سارک ملاتی تمہارے ان خواتین سے دخل تم بہننا جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے ایک بےو خصورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیوہ خاتون جس کے ساتھ اگر کوئی شادی کرے اور اس کے پہلے شوہر سے اس کے گور میں کوئی بچی ہو اور وہ اس بچی کو لے کر کے دوسری جگہ شادی کر جائیں اور اپنے ساتھ اس بچی کو لے آئے تو اب اس دوسرے شخص نے جب اس بیوہ کے ساتھ نکاح کر دیا تو ساتھ ساتھ اس کے لائی ہوئی اس بچی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے یعنی ماں بیٹی کو ایک شخص ایک اکبر نکاح میں بھیا کوکت جمع نہیں کر سکتا فلاں اگر تم نے ان کے ساتھ سوبت نہیں کی یعنی ان کے والدہ کے ساتھ اگر نکاح نہیں کیوں نہیں ہوا تو فلاں جناح تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ نکاح کر ان کے بچی کے ساتھ نکال کر دوسری وہاں کی ممانعت کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں لیکن جب ان کے والدہ کے ساتھ جو کہ بیوہ بیوادی نکاح کر لیا سوبت ہو گئی تو اب اس کے بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے وہ حلار اکم اور تمہارے بیٹوں کے وہ بیویاں السلام علیکم جو تمہارے سکے بیٹے ہیں اس لیے کہ نپالک بیٹوں کی بیویاں شری نقطہ نظر سے بندے پر حرام نہیں ہیں یہ زمانے جہلیت کی رسم تھی کہ اس کو بھی اپنے لیے حرام سمجھتے ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے کا, کا ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیپالک بیٹھا شروع میں قرار دیا تھا ان کی شادی اپنے سے کرائی حضرت زینب سے ان کے آپس میں نہ بنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو توڑتے ہوئے فرمایا کہ کہنا کہا کہ اب ہم نے اس زینب کے نکاح آپ کے ساتھ کر دیا تاکہ یہ رسم جو ہے یہ مٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعل ہے تجمعو بین الختین اور یہ کہ ایک وقت دو بہنوں کو اکٹھا کر دیا جائے یہ بھی درست نہیں ہے ایک بہن اگر فوت ہو جاتی ہے جو کسی کے اپنے نکاح میں ہو تو جب تک اس کا عزت وفات نہیں گزرتا تب تک اس کی دوسری بہن کے ساتھ شادی درست نہیں ہے جب اس کی عزت وفات گزر جاتی ہے تو اب وہ جگہ نکاح کر لیں اگر وہ متعلقہ ہے تو جب اس کی عزت گزر جائے گی تو پھر اس کی بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے صدف سوائے اس کی جو پہلے ہو چکا انہیں زمانہ ہی قبل نزول ان آیاتوں کے آ, کچھ لوگ ایسے تھے مسلمانوں میں سے بھی ظاہر بات ہے وہ بھی اس معاشرے کے حصے پہ کہ جن میں سے بعض انہیں دو بہنوں کو ایک وقت میں اپنے اپنے نکاح میں رکھا تھا اللہ تبارک کو تگن جو پہلے ہو چکا وہ تو ہو چکا لیکن آئندہ کے لیے اس طرح نہ کیا جائے اور جب یہ آیاتی نازل ہوئی اس وقت جن مسلمانوں کے ابد نکاح میں ایسے کوئی محرمات دو اکٹی تھی تو شریعت نے ان کو حکم دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو وہ رکھے اور دوسری خود بخود نکاح سے نکل گئی ان اللہ غفور الرحیمہ بے اللہ بچنے مہربان ہے اس لیے کہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ بے علمی میں ہو چکا اور بے علمی میں سرزد ہونے والے گناہ پر بندہ اگر اللہ سے معافی مانگے تو وہ استفار طلب کریں تو اللہ تبارک غفور الرحیم اسے معاف فرما دے گے اس آیت پر جو تبارہ اپنے اختتام کو پہنچا وہ اخردانہ الحمد للہ کا بلا سر نسا کی چوبیسویں آیات کا جو ہوتا ہے اور یہی سے پانچ و پارا اپنے پہلے آیات سے شروع ہوتا ہے گویا یہ آیات پانچ بارے کے پہلے آیات ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے ساتھ اس وجہ سے نکاح نہیں کہ وہ دوسروں کے عقد نکاح میں ہیں تو جو خاتون کسی کے عبد نکاح میں ہوں اس کے عدد نکاح ہوتے ہوئے کسی اور شخص کے لیے یہ بات حالات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کریں اور اگر کوئی کرے گا نکاح تو وہ نکاح, نکاح نہیں ہوگا بلکہ وہ گناہ ہوگا اللہ کا ارشاد ہے والمحسنات من النسائی اور وہ خاون مالی عورتی اللہ ما ملکت ایمانکم مگر جن کے مالک ہو جائے تمہارے ہاتھ کتاب اللہ علیکم یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا ہے تم پر جن کے مالک ہو جائے تمہارے ہاتھ اس آیات کے تفسیر یہ ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں کے اجتماعی طور پر کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے اور پھر جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کچھ ان کے قیدی آئیں مسلمانوں اور ان کے درمیان قیدیوں کے آدلے تبادلے کا کوئی ضابطہ اور قانون موجود نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان قیدیوں میں اگر کچھ ایسے خواتین ہیں جو شادی شدہ ہیں ان کو دشمنوں کے حوالے کرنا اگر تو کسی طریقے سے بھی مناسب اور درست اور فائدہ مند سود من نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے اس کے بارے میں اللہ نے حکم نظر فرمایا ہے کہ ایسے خواتین مہینے تک بغیر شادی کی رہے گی اور تین مہینے کے بعد یوں تصور کر لیا جائے گا کہ ان خواتین کو دارالکفر میں رہنے والے ان کے شوہروں نے طلاق دے دیا ہے اور پھر جو اسلامی حکومت کا صدر ہے یا امیر ہے وہ حکم دے دے گا کہ بھائی ان کو مسلمان مسلمانوں میں اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے کہ وہ ان کے کھانے پینے رہنے سہنے تعلیم اور تربیت کے بندوبست بھی کریں اور ساتھ ساتھ ان کو ان کے آگے شادیوں کے کرانے کا اختیار بھی ہو کہ وہ اپنے ساتھ نکاح کریں یا کسی اور کے ساتھ نکاح کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شوہر والے عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں کہ جو بوجھ قید کے لونڈیاں بن کر تمہارے ہاتھ لگ چکی ہے بح الم اور حلال ہے تمہارے لیے ماور جو ان عورتوں کے سوا ہے جن کا گزشتہ آیاتوں میں تذکرہ ہوا لیکن یہ خواتین جو تمہارے لیے حلال ہیں یہ بھی مشہور حلال یہ کہ تم ان کو مال کے بدلے میں طلب کرو محسمینہ حقدی نکاح میں لانے کی غرض سے یعنی صرف پیسے دے کر اپنے خواہشات کا تسکین مقصد نہ ہو بلکہ حقدی نکاح میں لانے کی غرض سے تم ان پر پیسے خرچ کرو غیر مسافح نہ, نہ کے وقتی تسکین کے لیے من ہننا پھر جس کو بھی تم لاؤ اپنے کام میں یقین یعنی عقدی نکاح میں فعتو ہن پس دو ان کو ان کا مہر فرید جو مقرر ہوا جناحم اور تمہارے پر کوئی گناہ نہیں فری اس بات پر تراضی تم بھی کہ جس پر تم آپس میں رضامند ہو جاؤ میں باد الفریضہ تھی اس مہر کے مقرر کر جانے کے بعد ان اللہ کا حکیمہ بے شک اللہ خبردار حکمت والا ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے تین شرائط ہیں جن کے بغیر نکاح درست نہیں ہوگا ایک تو یہ ہے کہ آپس میں میں ابھی بھی دونوں ایجاد و قبول کرنے کہ بیوی بی جو عاقل اور بالغ ہے بچی جو عاقل اور بالغ ہے وہ یہ کہیں کہ میں نے اپنے آپ کو فلاں شخص کے اپنے نکاح میں دے دیا ہے اور میں اس طرح ضمن ہوں اور وہ کہے کہ میں نے فلاں خاتون کو یا فلاں بچی کو جو کہ فلاں کی بیٹی ہے اس کو اپنے لیے اپنے, لیے اپنے نکاح بائیور اتنی مہار رو برو ان گواہوں کے اپنے لیے قبول کر لیا ہے تو ایک یہ ایجاب اور قبول شخص ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس ایجاب اور قبول پر گواہوں کی موجودگی جو کہ کم از کم دو عقل بالغ مسلمان مرد ہے ان کا ہونا ضروری ہے تیسری شرط یہ ہے کہ اس دورانی میں اس ایجاب اور قبول کے دورانی میں مہر مقرر ہو مہر کے لیے شریعت نے کوئی خاص حد مقرر نہیں کی اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا یہ شوہر کے بساب پہ ہے استطاعت پہ ہے کہ وہ جتنا دے سکیں اتنا وہ مقرر کریں آ, کم از کم کے لیے بھی کوئی حد مقرر نہیں فوکا حناہ فرماتے ہیں کہ کم از کم دس درہم ہونی چاہیے اور اس سے زیادہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے یہ اس خاتون کا حق ہے جس وقت وہ چاہے اسے طلب کر سکتی ہے لیکن اگر نکاح میں کوئی مار مقرر کر دیا جائے اور بعد میں وہ میاں بیوی بی آپس میں اس مقرر مار کے علاوہ کسی اور بات پر راضی ہو جائے کمی پر راضی ہو جائے بیوی بی یا زیادتی بے راہ رضی ہو جائے شوہر تو کوئی گناہ کی بات نہیں چاہے تو خاتون سارا معاف کر دیں چاہے تو خاتون اس مرد اس مقرر کردہ ماہر سے زیادہ دے دیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں تو ان تین شرائط کے ساتھ ان مذکورہ خواتین کے علاوہ کسی بھی خاتون کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اور ملم یس پاتم منکم اور جو تم میں سے استطاط نہ رکھتا ہو سولن اس بات کا عین کے المؤمنات یہ کہ وہ نکاح کر سکے پاک دامن عورتوں کے ساتھ جو کہ آزاد ہیں تو فمیم ماں ان کو نک... ان... وقت نکاح ملائیں ملکت ارمانوں جو کہ تمہارے ہاتھ کمال ہے یعنی جو تمہاری لوٹیاں ہیں اس لیے کہ ان کے حقوق اور ان پر اٹھنے والے اخراجات آزاد خواتین کے مقابلے میں کم ہیں من خطایاتی المؤمنات تمہارے مسلمان لوٹھیوں میں سے اللہ علم بہ ملکم اللہ تمہارے امال کو جانتا ہے بعض حکم مندازن تم سب ایک ہی ہو اب وہ لوگ جس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اگر وہ کسی شخص کی ہے ظاہر بات ہے وہ کسی شخص کے ہوگی ملکیت میں تو اس کی اجازت اس کے لیے ضروری ہے ان کی اجازت کے بغیر آپس میں چپ چپا کر کے نکاح کر لینا درست نہیں فن کے پس نکاح کر ان سے بے اذنی ان کے مالکوں کی اجازت ہے هنو هنو اور دو ان کو ان کا مہر بالمعروفی دستور کے مطابق محسنات اقدی نکاح کے قید ملانے کے غرض سے غیر مسافی نہ نگ وقت کی مستی نکالنے کے غرض سے ولا متخذات حضات اور نہ ہو تم چپ کے چپکے تعلقات قائم کرنے والے تو شریعت ان معاملات میں اظہار چاہتا ہے کہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں خاتون فلاں شخص کے بیوی ہے تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھائی اس کا کس کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے تاکہ خدا نخواستہ کل کو وہ جب چلے پھرے گھومیں اور اٹھیں بیٹھے تو کسی کو ان پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے لیکن صرف پیسے دے کر اپنے وقت خواہش کی تسکین اس کے ذریعے حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کسی طرح درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ مسافات میں آتا ہے یعنی وقتی طور کے مستی نکالنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا فیضا حسینہ پس جب اس کو تم اپنے خیری نکاح میں لا چکے یعنی ان لونڈیوں کو فعین عطعہ کے پس اگر وہ کوئی گناہ کا کام کر جائے یعنی خدا اگر ضناع کر جائیں تو فالئے ان تو ان پر ہیں نصف و آدی ماں اس کے عدل محسناتی جو آزاد عورتوں پر ہیں منازادی سزا میں سے تو آزاد شادی شدہ عورت اگر اس گناہ کا ارتکاب کر لیں تو اس کے لیے سزا موت ہے لیکن لونڈی اگر شادی کے بعد اس گناہ کا ارتکاب کر لیں تو اس کے لیے سزا موت نہیں اس لیے کہ سزا موت کا نصب نہیں ہو سکتا اس کے لیے تاضر ہے اور اگر یہ غیر شادی شدہ لونڈی ہو اور وہ اس گناہ کا ارتقاب کر لیں تو آزاد کے لیے سو دورے ہیں تو لونڈی کے لیے پچاس ہوں گے ذہن کا یہ اس لیے لمن خشانہ منکم کہ جو تم میں سے تکلیف میں پڑنے کا خوف رکھتا ہو کہ خدا نہ خواستہ گناہ کی تکلیف میں پڑ جاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسے لونڈی کے ساتھ شادی کر لیں خیر القم اور اگر تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے واللہ و غفور الرحیم اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے کہ بندی کو اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو وہ مالی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی جاری رکھیں یہاں تک کہ وہ ایک آزاد خاندانی خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کا قابل ہو جائیں جب وہ ایسے آزاد خاندانی خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کا قابل ہو جائے گا تو پھر اس کو لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اس لیے کہ لونڈی کے ساتھ جو نکاح کرنا ہے وہ تو عمر مجبوری کرنا ہے ورنہ پھر لوگ ہے وہ تانے دیں گے کہ بھائی انہوں نے ایک غیر خاندان کے ایسے خاتون کے ساتھ لڑکی ایک کسی ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا کہ جس کا تو عطا پتا نہیں کہ بھئی یہ کون ہے اس کے آگے کون ہے اس کے پیچھے کون ہے لہذا ایک کے ساتھ اردی نکاح کرنا یہ تان و تشنی سے خالی نہیں ہے اس لیے اللہ نے اجازت تو دے دی ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اگر خود کو قابو میں رکھ سکتے ہو اس وقت تک کہ جب تم ایک آزاد مومن خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کے قابل ہو جاؤ تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے وأخذ دوانا الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم 12 باريس سرين ساكي 11 كهر اور یہ رکو آیت نمبر چھبیس سے لے کر آیت نمبر چونتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں گویا گزشتہ رقو کا خلاصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بھئی ہم نے تمہیں محرمات کے بارے میں یعنی وہ خواتین کی جن کے ساتھ نکاح تمہارے لیے ممنوع ہے وہ تمہیں بتا دیا ہے تاکہ تمہیں سیدھا راستہ معلوم ہو اور ان لوگوں کے راستے پہ چل پڑو جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی جن پہ اللہ نے رجوع فرمایا ہے نجل اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرح ہے یعید اللہ اللہ چاہتا ہے لیبین لکم تاکہ وہ بیان کرے تمہارے لئے ویہدیہکم اور چلائے تمہیں سنن اللذین من قبلکم ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ویتوبہ علیکم اور تاکہ وہ تمہیں معاف کر دے واللہ حوالی منحکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے واللہ یعیدو اور اللہ چاہتا ہے این یتوبہ علیکم یہ کہ تم پہ توجہ فرمائیں وجرد النزینہ اور چاہتے ہیں وہ لوگ یہ طبیعن شہاباتے جو اپنے خواہشات کے پیروی میں لگے ہوئے ہیں ام تمیر عظیمہ یہ کہ تم پھر جاؤ بہت زیادہ دور نکل کر یعنی جو لوگ اپنے خواہشات کے پیروی کرتے ہیں وہ تو تمہیں ان محرمات میں مبتلا کر کے تم تمہیں اللہ سے دور لے جانا چاہتے ہیں اللہ کے رحمتوں سے اللہ کے توجہ سے یرید اللہ اللہ چاہتا ہے خفف یہ کہ تم پر بوجھ ہلکا کر دیں وہ خل قد انسان و ضعیفہ اور انسان بڑا کمزور بنا ہے اے آمنو اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو نہ لم اپنا مال بینکم آپس میں بالباطل نہ طریقے سے کہ دھوکہ فریب جھوٹ اور چوری اور ڈاکی کے ذریعے آپس میں ایک دوسروں کا مال کھال یہ سارے باتیں طریقے ہیں مگر یہ کہ وہ باہمی تجارت کے ذریعے ہو منکم آپس کی خوشی سے تو آپس میں تجارت کرتے ہوئے اگر ایک مسلمان کو دوسری مسلمان سے کوئی نفع پہنچ جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے رو سے یہ جائز ہے ولا تختلو انفسکم اور آپس میں خون خرابہ نہ کرو اپنے آپ کو قتل نہ کرو انَ اللہ کا نبرحیمہ بے شک اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے اپنے آپ کو مارنے کا مطلب فبحا نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ خودکشیاں نہ کیا کرو اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گناہ نہ کرو کہ جس کا انجام تمہارے تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے تمہیں نقصان کی طرف لے جائے اور آپس میں اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو بے گناہ مسلمان کو قتل کرتا ہے تو گویا وہ خود کو قتل کرتا ہے اس لیے کہ سارے مسلمان ایک جسم کے مانن ہیں وہ میں فعال زالے اور جو کوئی کرے گا یہ کام ردوان زیادتی کے ساتھ وہ اور بے کے ساتھ فسوف نسلی ہنارا تو ہم اس کو جلد آگ میں ڈال دیں گے وَكَانَ اللَّهِ <يَسِيرًا> یہ سب اللہ کے بکانظال بڑا آسان ہے کوئی نہ سمجھے کہ اللہ اتنے تعداد کے لوگوں میں کس کس کو پکڑیں گے تو یہ اللہ کا کام ہے اور جس کا کام ہو وہ اپنا کام کرنا جانتا ہے ان تشتنیبو کبا اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہ کبیرہ ہے ماں بو تن ہو نہ ان ہو جس سے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے نوقفر عن تو ہم معاف کر دیں گے تم بس سے سید آتے تمہارے چھوٹے گناہوں کو ونود خل کم کریمہ اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کے مقام پر گناہی کبیرہ کون کون سے ہیں تو اس کے بارے میں یہاں اللہ تبارک وطالعہ یہ وضاحت فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچائے گا اللہ تبارک اس سے بتقاض بشریت جو چھوٹے درجے کے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان کو اللہ اپنے فضل کے ذریعے یا ان کے نیکیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرما دے گا گناہ کبیرہ کیا ہے احادیث میں اس کی وضاحتیں بہت زیادہ آتی ہے ان میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کو ستانا اسی طریقے سے ناحق قتل کرنا شراب دینا تہمت لگانا اسی طریقے سے جادو کرنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کے زمر میں آتی ہے اور فکاہ کرام نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ جس گناہ پر اللہ نے سزا مقرر کی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے اور جس گناہ پر دنیا میں سزا مقرر نہ ہو تو وہ گناہ کبیرہ نہیں بلکہ گناہ سویرا ہے بہرحال گناہ گناہ ہوتا ہے اور ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو یقیناً وہ اس قابل ہے کہ اس سے بچا جائے اور اس چیز میں نہ پڑا جائے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا کہ سویرا ولا اور تمنا نہ کرو ما اس چیز کا فضل اللہ کہ جس میں سے ایک کو اللہ نے دوسروں پر فضیر رکھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امی رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اور قرآنی مجید کے آیتوں میں جو اللہ نے احکامات بیان فرمائے کہ بھائی راہ خدا میں جہاد کرنے کا اتنا بڑا عجر ہے اسی طریقے سے حج کرنے کا اتنا بڑا عجر ہے عمری کرنے کا اتنا بڑا حجر، ہے تو ظاہر بات ہے کہ عام حالت میں خواتین جہاد نہیں کر سکتی اسی طریقے سے بغیر کسی محرم کے ان کے لیے حج کرنا اور عمرہ کرنا بھی ممکن نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے میں یہ مر کتنی خوش, خوش قسمت ہے اور خوش نصیب ہے کہ وہ نیکیوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ راستے بنائے رکھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز میں اللہ نے تم میں سے ایک فریق کو دوسری فریق پر فضیلت دے رکھی ہے تو اس بارے میں تم افسوس مت کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لر و جاری نصیب ممکسب مردوں کو حصہ ہے اپنی کمائی کا وساری نصیبوں ممکتصبنا اور خواتین کے لیے حصہ ہے اپنے کمائی سے تو اللہ تبارک وطالعہ نے خواتین کے لیے ان کے گریلو معاملات کے نبانے پر بہت بڑا اذر دے رکھا ہے اور اسی طریقے سے بچوں کے پرورش پہ بچوں کو دودھ پلانے میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے پر جو اللہ نے اجر دے رکھی ہے یقیناً وہ خواتین ہی کے حصے میں آ سکتی ہے وہ کسی مرد کے حصے میں نہیں آ سکتا اس لیے کچھ فضیلت اللہ نے مردوں کو دیا ہے کچھ اعمال میں اور کچھ چیزوں پر اگر اللہ نے خواتین کے لیے مقرر کی ہے اور اس طریقے سے اللہ نے بینس کو برابر فرمایا ہے بس اللہ من فضل اور اللہ سے اس کا فضل مانگو ان اللہ کا نب الشن عالیمہ بے شک اللہ تبارک کو ہر چیز معلوم ہے ولیک الن جالنا اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث مما اس مال کے طرگل والدان و الاقربنا جو چھوڑ جائے والدین اور دیگر قرابتدار جن میں سے کچھ کے حصے اللہ نے پہلے بین فرما دیے ہیں اور کچھ ان اس صبح مبرکہ کے آخر میں آئیں گے و لدینہ اور جن سے عقدیان تمہارے پکے معاہدے ہو چکے ہیں فعتو ہنسوج نصیبہ ہوں ہن بس ان کو ان کا حصہ دو ان اللہ کا نالا کل شہیدہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے اور ہر چیز اللہ کے رو روبرو ہے اللہ ہر چیز کا نگران ہے تو اللہ نے جن ورسا کے لیے حصے مقرر کیے اللہ کے حکموں کے مطابق ان کو ان کے حصے دینے چاہیے اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنی زندگی میں کسی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے دیوی مال میں سے اتنا کچھ دوں گا اور پھر وہ فوت ہو جائے دینے سے دے تو رسا کو چاہیے کہ ان کو ان کے بزرگوں کے ساتھ یا عزیزوں کے ساتھ کی ہوئے معاہدے کے مطابق وفاداری کا مظاہرہ کریں اور ان کے اس عہد و پیمان کو پورا کریں اس لیے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے وأخذ دوانا أن الحمد لله قبل العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قرامون على النساء بما فضر الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات خافزات للغيب لما حافظ الله تخافون نشوزهن پانچ نساء کی یہ چھٹی رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر چونتیس سے لے کر آیت نمبر تینتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے رکو میں اللہ تبارک کو فرمایا تھا کہ اللہ تبارک وطادہ نے بعض اعمال میں بعض فریق کو بعض فریق پر فضیلت اور بلوتری دے رکھی ہے کچھ چیزوں میں اللہ نے فضیلت مردوں کو دے رکھی ہے کچھ چیزوں میں اللہ نے فضیلت اور اجر زیادہ خواتین کے لیے رکھا ہے اور ظاہر بات ہے کہ مرد ادن یہ دونوں وہ فریق ہے کہ جن کے باہ میں اتحاد اتفاق اور باہ میں خوشحالی سے دنیا کائنات کے نظام میں چلنا ہے اور یہ دونوں فریق میں سے ہر ایک فرق دوسروں کے لیے لازم اور ملزوم ہے ظاہر بات ہے کہ ہر ایک فریق سے دوسری فریق کے ذریعے تکمیل ہوتی ہے اور ایک فریق دوسری فریق کے بغیر مکمل نہیں ہوتا بلکہ نامکمل ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ جہاں ایک سے زیادہ فریق ہو یعنی دو ہو یا دو سے زیادہ ہو وہاں کسی ایک فریق کو کسی بھی معاملے میں اس کے فیصلوں کو اس کے مشوروں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مرحلے میں جہاں دو فریق ہو یعنی ایک مرد اور ایک خاتون گھر کے اندر تو وہاں پر پھر معاملات میں جو بڑھوتری دی جائے گی وہ مردوں کو دی جائے گی اس لیے کہ مرد جو ہے وہ معاشرے کے تمام حالات سے بخوبی آگاہ ہے اور زیادہ آگاہ ہوتا ہے خواتین کے مقابلے میں اور ہر مشکل میں بڑھ کر اور ہر آسانی, سے آسانی کو دیکھ کر وہ زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں کون سا فیصلہ زیادہ بہتر ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اکیلے میں دن میں رات میں مشکل میں اور سفر میں ہضر میں اکیلے میں زیادہ تر وہ تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے جو فطرے طور پر اللہ نے اس کے وجود کے اندر دے رکھی ہے کہ جو ایک خاتون کے لیے ممکن نہیں ہوتا اس لیے ان تمام معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باہمی مشروں کے وقت قیم یعنی نگراں جو اللہ نے مقرر کیا ہے ایک گھر کے اندر وہ ایک مرد ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں خواتین یا عورتیں دوسرے درجے کے مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں کے ہاں جنس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اعمال کے بنیادی فیصلے ہوں گے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مرد ہے کہ اس کو کامیابی سے امکنار کر دیا جائے اور یہ خاتون ہے اس کو ناکامی سے امکنان کر دیا جائے بلکہ اللہ کے یہاں تو معاملہ جنس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اعمال کی بنیاد پہ ہوگا لیکن دنیا میں جو معاملات ہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نگران اعدا جو ہے وہ مرد ہی کو ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ بے شمار ایسے مسائل کہ جو تنہائیوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے حل کرنے کا طلب ہوتے ہیں اللہ نے جسمانی ساخت مردوں کو ایسے دے رکھی ہے کہ وہ تنہائیوں میں ایسے بہتر طور پہ فیصلے کر جاتے ہیں کہ جو ایک خاتون کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتی اور بعض مرتبہ مناسب بھی نہیں تو اس لیے اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں مردوں کو ایک گناہ فضیلت حاصل ہے اللہ کا اشاد ہے ارجال و مرد وہ قوام ہے نگران ہے عورتوں پر بیما اس وجہ سے فضول اللہ بابرحم اللہ نے بڑائی دی رکھی ہے ایک فریق کو دوسری فریق کے اوپر وہ اور اس وجہ سے انفقو من والن کے وہ خرچ کر کے لاتے ہیں ان خواتین کو اپنے مان میں سے کہ مرد پیسہ خرچ کرتا ہے شادی پہ اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ظاہری ایسی چیز ہے جو کہ مرد کے حاکنیت کو ظاہر کرتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فصل پھر جو عورت نیکار ہو, ہو، حاف اپنے عصمتوں اور اپنے شوہروں کے حقوق کے محافظ ہو لے ان کے عالمی موجودگی میں بما اس کے حافظ اللہ کی جن کے نگرانی کے حفاظ... اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کو زبر کی ہے کہ وہ ذمہ داری یہی پورا کر سکتی ہے وہ کی اور وہ اب اس آیات کے حصے میں اللہ تبارک وطالعہ ان خواتین کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو خواتین جن خواتین کا عام طور پہ اپنے گھروں کے اندر اپنے شوہروں کے ساتھ رویہ مناسب نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کو بھی ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے اور ایسے عمل کا مظاہرہ نہیں رکھنا کرنا چاہیے کہ اپنے خواتین کے ناپسندیدہ رویہ کے ساتھ ہی وہ ان کو تلاق دے ڈالیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف دراجات مقرر کیے ہیں جو اس آیات کے حصے میں ہیں کہ وہ ان درجات کے مطابق خود کو سمجھانے کی کوشش کریں اس لیے کہ طلاق تو ایک ایسا سٹیج ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی آپس میں مناب کے اور آپس میں جڑے رہنے کا صورت باقی نہیں رہتا وہ آخری اسٹیج ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ واللاتی اور وہ خواتین تخاف ہنشوزہ ہننا کہ جن کی طرف سے تمہیں بدخوئی کا ڈر ہو تو فرائیز ہننا پھر ان کو خود سے سمجھاؤ اور اگر وہ سمجھ تو ٹھیک اگر وہ زبانی کلامی نہ سمجھیں تو وہ جرو ہن فلم ان کو جدا کر دو اپنے سونے کے بستروں سے اگر وہ سمجھ لیں اور اپنے کو, کو مان لیں اگر ان کی کوتاہی ہے تو ٹھیک اور اگر ان کے اگر وہ شوہر کے علاق سے بھی اپنی کوتاہی کو تسلیم نہیں کرتی تو اب وزرو ہننا ان کو تھوڑا سا ضرب دو ان کو تھوڑا سا مار دو لیکن یہ مارنا دشمنی کے طور پہ نہیں یہ مارنا انتقام کے طور پہ نہیں بلکہ یہ مارنا خیر خواہی کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جس سے اس کے جسم کا کوئی اڈی وغیرہ نہ ٹوٹ جائے اس لیے کہ اس حاتو وہ خاتون جو بدخوئی پہ اتر آئی ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنا کتنا نقصان کر رہی ہے اور اس کے اس بدخوئی کی وجہ سے ایک ہستا بستہ گھر جو ہے اور خاندان جو ہے وہ دباؤ بربادی سے ہمکنار ہونے جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں سے وہ اپنے بدخوئی کی ذریعے ارادہ ہو جائے گی تو دوسری جگہ پر معاشرہ اس کو قبول بھی نہیں کرے گا اس لیے اس کی خیر خواہی کی خاطر وہ بہنہ تھوڑا سا ان کو مارو اور یہ خیر خواہی کی بنیاد پہ ہوگا بالکل اسی طرح اس طرح کہ ایک بچہ ہاتھ میں انگارہ اٹھا کر کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بزرگ جو ہے اس کو اس کے فائدے کے خاطر جو ہے اس کو تھوڑا سا ضرب مارتے ہیں یہ دشمنی کے اور انتقام کی بنیاد پہ نہیں اللہ فرماتا ہے اگر وہ تمہارا کہنا مان لے جن کاموں کے ماننے میں وہ بدخوئی کر رہی تھی تو فلاطی اب ان پر کوئی الزام کا راستہ تلاش نہ کرو ان اللہ خان علی الکبیر بے اللہ سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے وہ نہ صرف تم اور اگر تم کو ڈر ہو ان دونوں کے آپس میں زد رکھنے کی وجہ سے تو اب فب بھیج دو حکم من ہی ایک منصف مرد کے کی طرف سے و حکم من حکم اور ایک منصف عورت والوں سے اگر وہ دونوں چاہیں گے ان کا آپس میں مصالحہ تو بینا اللہ اللہ بھی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا ان اللہ کان علی منحقی حبیری بے شک اللہ سب کو جانے والا خبردار ہے اب یہ وہ آخر سٹیج ہے کہ جس میں اب دوسری فریق کے کسی دوسری فریق کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ یہ کہ ایک شیرخوا اگر میاں بیوی آپس میں آپس کے اختلافی معاملات کو حل نہ کر سکتے ہوں زد کی وجہ سے تو خاتون اپنے طرف سے ایک شیرخوا کو اپنا وکیل مقرر کر دے اور اس کو پورے اختیارات دیں مرد اپنے طرف سے اپنا ایک وکیل مقرر کر دیں اور وہ دونوں وکیل منصف آپس میں بیٹھ کر کے ان کے ان اختلافی امور کا جائزہ لیں اور اس میں جو ناحق ہو اس کو بتا دیں کہ بھائی آپ اس زد کو چھوڑ دیں اور اس طریقے سے اللہ چاہے گا تو ان دونوں کے کی وجہ سے ان کے اختلاف فرما دے گا وہ اب اور اگر وہ دونوں منصف بھی ان کے اختلافی مسائل کو دور نہ کر سکے تو اب ظاہر بات ہے اگلا جو مرحلہ اور سٹیج ہے وہ ہے طلاق کا وبود اللہ اور بندگی کرو اللہ کی ولا شہن اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار نہ دو وبل احسانن اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو وبی ذلقربا قرابددار دیگر قرابداروں کے ساتھ ولیطام اور یتیموں کے ساتھ و مسائکین اور محتاجوں کے ساتھ والار ذلقربا اور وہ ہمسائے کہ جو آپ کے قریبی ہیں جنوبے اور وہ ہمسائے کے جو اجنبی ہیں وہ اور ہے جو وقتی طور پہ آپ کے ہمسائے بند بیٹھے ہیں جس طرح کے سفر میں ہوتے ہیں یا کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے بھی آپ کے پاس بیٹھنے والے شخص کے کچھ حقوق ہے اور وہ یہ کہ اس کو راحت پہنچائی جائے, جائے اس کو جگہ بہتر دیا جائے اور اپنے کسی طرز عمل سے اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے, جائے وہ اپنے سبیرے اور مسافر کو وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ حکم اور وہ جو تمہارے غلام یا باندیا ہیں ان نواح اللہ ملکانہ مختلف فخورہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والے اور خود نمائی اختیار کرنے والے کو اللہ دینا یہ وہ لوگ ہیں یہ خلونہ جو خود بخل کرتے ہیں وہ امرون ناصب البرے لوگوں کو بھی بخل کے بخل کا حکم دیتے ہیں یعنی نہ راہ خدا میں خود خرچ کرتے ہیں اور نہ دوسروں کا خرچ کرنا پسند کرتے ہیں بلکہ وہ تمون آم اللہ الفضل ہی جو بھی اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سیدھے رکھا ہے اس کو وہ چھپائے رکھتے ہیں وہ آتم نادل کافرین اور ہم نے تیار کیا ہے ایسے نہ شکروں کے لیے عذاب و مہینہ ذلت اور رحانت امیز قسم کا عذاب و اللہدینہ اور وہ لوگ یون فکن ام جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رعا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے اور ان کو ایمان نہیں ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پرکون شیتان قرینا اور وہ جس کا شیطان دوست ہوا تو فیصلہ قرینہ سو وہ بہت برا دوست ہے کہ اللہ کی دی مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے بندوں پر لیکن لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کو سخی سمجھے اور لوگ اس کو مالدار سمجھے تو پیسہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اللہ کے ہاں سے اجر سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے تو یہاں کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان اور کیا نقصان ہوتا ان کو اگر یہ لوگ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے وہ اللہ, اللہ نے ان کو اور رکھا ہے مقام اللہ علیما اور اللہ کو ان کا خبر ہے ان مباحب اللہ نہیں وہ بے کرتا مسقال اور ایک ذرے کے برابر بھی اور قیامت کے دن وہ حسنت اگر ہے وہ عمل نیکی جو ذائقہ تو اس کو اللہ اپنے طرف سے بڑھا دے گا وہی عدم اللہ ہو اجر اور اپنے طرف سے اس نیکی کے عمل کرنے والے کو بہت بڑا عطا فرمائے گا فقری فیضا من کل شہید پھر کیا حال ہوگا جب بلائیں گے ہم ہر امت سے ایک گواہی دینے والا وجیح نازکا اور ہم بلا گے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ان لوگوں کے اوپر یعنی آپ کی امت کے لوگوں پر شہیدہ گواہی دینے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے قیامت کے دن اللہ ہر پیغمبر سے پوچھے گا کہ میں نے جو آپ کو پیغام دے رکھا تھا میرے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ آپ نے پہنچایا ہے نہیں یا نہیں تو وہ پیغمبر کہے گا کہ اللہ میں نے پہنچایا ہے تو پھر اللہ ان لوگوں سے حساب لے گا کہ بے تم تک میرے رسول کی ذریعے جو میرا پیغام پہنچاتا اس پر عمل کیا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو وجوہات کیا تھی یومین اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے وہاں رسول اور جنہوں نے رسولوں کے نا فرمانی کی نافرمانی کی لاد الکاش کی ان کو زمین بوس کر دیا جائے ان کو زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جائے یعنی وہ زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر رہے ولا حدیث اس لیے کہ اللہ سے وہاں وہ کوئی بات چپا نہیں سکے گے چاہے وہ بات بہانا کوئی بہانا ہو یا جھوٹ ہو یا فریب ہو اللہ تبارک و وطالعہ انسان کے تمام تر ظاہری اور پوشیدہ حالات سے بخوبی آگاہ ہے اس لیے وہاں پہنچ کر پھر بند یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ کے رسولوں کے تعلیمات پر عمل کرا ہو چکے ہوتے اور اپنے خواہشات یا ان لوگوں کی پیروی سے دستبرداری اختیار کر چکے ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ اور اللہ رسول کے رسول کی پسند سے دور لے گئے لیکن اس وقت کے آرزو اور افسوس اور تمنا کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحات کے آنے سے پہلے پہلے اپنے بندوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقوں سے روگردانی کرتے ہیں جان بوجھ کر انجام کے لحاظ سے ان پر کیا گزر رہی ہوگی تاکہ لوگ اب سے اپنا بندوبست کر لیں اور اپنے عمار کی طرف توجہ دے سکیں واخد دوانا.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 وَإِمكُم تُم مرضَى أَوْ علىعَ سَفرٍ أَوْ جَ حَدُم مِنكُم مِنَ الغائِتِ أَلَ مَسْتُم النِساء فَلَمْ تَجمَا أَن فَلَم تَجمَا أَ فَتَيَنَّمُ صَعيدًا فَلّيدًا فَنْصَحُ بِوجُهِكُم وَأَييدكُمْ إَِّ اللهَّه سورہ نسا پانچ پارے کے یہ ساتوں رقو ہے اور یہ رقو آیت نمبر ترتالیس سے لے کر آیت نمبر اکون تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اہم ترین احکامات بیان فرمائے ہیں اور اللہ اس رکو میں مسلمانوں سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم کے متعلق آداب بیان فرمائے ہیں اور یہ وہ حکم ہے کہ جس میں براہ راست بندہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے یعنی نماز اور جو تمام عبادات میں سب سے افسل ترین عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے احکامات نازل فرمائے ہیں اللہ نے انسانوں کے نفسیات اور خواہشات کے پیش نظر بتدریج ان کے احکامات نازل فرمائے تاکہ ان کی زندگیوں میں پائے جانے والے جو کمزوریاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں سے نکلتے چلے جائیں اور ان تدریج احکامات میں سے ایک شراب کے متعلق بھی حکم ہے کہ شروع میں اللہ نے اس پر ناپسندیدگی کا حکم فرمایا اور پھر اب اللہ تبارہ کوطالعہ فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران یہ میں اس نشے کو استعمال نہ کیا جائے حادث میں آتا ہے تمیزی وغیرہ میں اسی حدیث اسی حدیث آیت کی تفسیر میں کہ ایک مجلس میں کچھ مسلمانوں نے ایک دعوت دی اس میں گانا گایا اس میں شراب بھی کی نماز کا وقت ہوا اور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کرت کے پڑھنے میں کوئی کمی بیشی کر دی اور غلطی کر لی اس وبارک و تعالیٰ نے یہ آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کہ مسلمانوں کو تاکید کیجیے کہ نماز کے دورانیے میں وہ اس ممنوع مشروب سے اجتناب کم از کم کر لیا کریں اور اس کے بارے میں جو حتمی حکم ہے انشاءاللہ وہ آگے آئے گا اللہ کا ارشاد ہے یا اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو لا تقربوا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ وہ ان تم اور اس خال میں کہ تم نشے کے حالم میں ہو اس لیے کہ نماز وہ ہوتا ہے کہ جو خوشو اور خزو کے ساتھ پڑھا جائے یعنی دیوی طور پہ احتیاط مطلب ہو اور ظاہری طور پہ ارکان کو ٹھیک طریقے سے شعوری طور پہ ادا کیا جائے اور ظاہر بات ہے کہ نشے کے دورانیے میں بندے کو اپنے آپ پر قابو نہیں ہوتا وہ شعور میں نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ شعوری طور پہ بہت کچھ کہتا ہے بہت کچھ وہ سوچتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ممانعت فرمائی حتیٰ تعلمو یہاں تک تم سمجھنے لگو ما کہ تم کیا کہتے ہو اسی طرح سے ولا جنوب اور اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت تم حالت جنابت میں ہو یعنی جب تمہیں غسل کی ضرورت ہو اللہ عبر ہاں اگر تم راہ چلتے ہو حتیٰ ترتے سلو یہاں تک تم غسل کر لو وہ ان کن تم اور اگر تم مریض ہو او على سفر یا حالت سفر میں ہو او ح من یا تم میں سے کوئی شخص قزائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آئے اولا یا تم میں سے کوئی اپنے عورتوں کے پاس گیا ہو یعنی صحبت کر چکا ہو اور ان تمام صورتوں میں فلم تجدید مع تمہیں غسل کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو فتح مامو سائی تو ارادہ کرو باغ مٹی کا یعنی تیم کر لیا کرو اب اللہ تبارک و تعالی آنے والے جملے میں تیمم کے جو احکامات ہیں وہ بیان فرماتے ہیں اور فرائض بیان فرماتے ہیں کہ فن سہو گی وجوہ تم اپنے ہاتھوں کو ملو اپنے چہرے پر و اور اپنے ہاتھوں پر یعنی بازو پر ان اللہ کا نافون کا بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا, والا ہے تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں اگر کسی کو پانی نہ ملے اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز چونکہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی عدمی موجودگی میں اس کے متبادل کے بارے میں حکم نظر فرمایا اور وہ ہے تیمم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث میں آتا ہے کہ از تیم و زربتان زربت الجحت کے اپنے ہاتھوں کو زمین پر دو مرتبہ مارنا ہے ایک مرتبہ چہرے پر مارنے کے غرض سے ایک ہاتھ پہنے کے غرض سے اور دوسری مرتبہ ہاتھ زمین پہ مار کر اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں سے لے کر اپنے پورے بازو کا احاطہ کر دیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے دونوں پہلے ایک ہاتھ کو پورے ہاتھ پر بازو سمیت اس کو گھما دیں اور پھر دوسرے ہاتھ کو تاکہ یوں معلوم ہو جائے جیسے اگر یہ اپنے اس چلو میں پانی لیتا تو بازو میں کوئی جگہ خشک نہ رہتا تیمم کے اندر یہ دو چیزیں ہیں کہ پاک مٹی کے اوپر یا ایسی چیز کے اوپر جو زمین کے جنس میں سے ہو اور وہ آگ میں جلتا پگلتا نہ ہو اس کے اوپر اگر تھوڑی سی ابار بھی لگی ہوئی ہو تو اس پر اپنے دونوں ہاتھوں کو تیمم کی نس سے مارے اور پھر ہاتھوں کو جھاڑ دیں جاڑنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ پورے چہرے پر ٹھیر دیں پھر دوسری مرتبہ زمین پہ ماریں پھر ہاتھوں کو جھاڑ دیں اور جھاڑنے کے بعد پھر ایک ہاتھ سے پوری ایک ہاتھ اور پوری بازو کا احاطہ کر لیں اس پر مل لے اور پھر دوسرے ہاتھ کو دوسرے بازو کے اوپر تیمم میں مسا نہیں ہے سر کے اوپر اور اسی طرح پاؤں کا بھی مسا نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے اور سفر کے دورانی کی وجہ سے اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو اگر اس کو یہ گمان غالب ہو کہ نماز کا آخری وقت میں اس حالم میں پا سکتا ہوں اس حالت میں پا سکتا ہوں کہ مجھے پانی مل جائے گا تو پھر اس کو پہلے وقت میں تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ نماز کو آخری وقت میں پڑھ لیں اور رو کر کے اسے وہ نماز ادا کر لیں الحمتہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو تو من کتاب جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہود کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ کتابی کامل اور آخری کتاب تو اللہ کا قرآن ہے درمیانے دورانی میں جو اللہ نے تورات اور انجین فرمائی یہ تو لوگوں کے وقتی ضرورت کے لیے تھی تو اللہ تبارک کو طالب فرماتے کی کہ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں ایک حصہ دیا گیا یشترون العالتہ جو گمراہی خریدتے جا رہے ہیں اور یوریدون اور چاہتے ہیں صبیلہ یہ ہی کہ تم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ یعنی وہ خود گمراہ اور اے مسلمانوں وہ تمہیں گمراہ کرنے کے جس جو میں لگے ہوئے ہیں اللہ عالم بدا اللہ کو تمہارے دشمنوں کا علم ہے وکفا باللہ ولیا اور اللہ کافی ہے تمہارا حمایتی وقفہ بلّہ نسیرہ اور کافی ہے اللہ تمہارا مددگار من ال کریمہ ان لوگوں میں سے ہاں جو یہودی ہے یعنی یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں ہر رفون الکریمہ جو بدلتے ہیں بات کو اور ہی اس کے موازنہ سے یعنی جس موقع اور محل کی جو بات ہے اس موقع اور محل کے وہ بات نہیں کرتے بلکہ اس سے دائیں بائیں کر کے وہ بات کو کہہ دیتے ہیں تاکہ ٹھیک طریقے سے لوگوں کو اللہ کا حکم سمجھ میں نہ آئے وہ یقولا اور وہ کہتے ہیں سمے کہ ہم نے سنا یعنی اسلم کے مجلس میں جب وہ موجود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا لیکن دلوں میں وہ اور دلوں میں یہ ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے نہیں مانا یعنی ہم امرت اور پر اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے بلکہ وہ دلوں میں یہ کہتے ہیں کہ وس غیر مسمائن اور کہتے ہیں کہ سن اللہ کرے کہ تیرے بات نہ سنی جائے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدعا کے جملے استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے لیم راہین اور لفظ رائنا کہتے ہیں اور اس لفظ کو کہتے ہوئے وہ اپنے زبانوں کو موڑ کر کے اس کو ادا کرتے ہیں راہینہ اور راہینہ کے معنی ہیں اے ہمارے چرواہے اور اس کی دوسری معنی ہے جو کہ ایسے کسی کو مخاطب کرتے ہوئے اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جس پر جس پر کسی کا تحقی کر تحقیر کرنا اور تجلیل کرنا مقصد ہو تو اللہ تبارک کو اطالعہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے اس طرح کی جملوں کی ذریعے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کا ایک دوسرا مانا وہ یہ ہے کہ ہمارا, ہمارے طرف توجہ کیجیے اس کی وضاحت سر بقرہ میں ہو گزری ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے فرمایا تھا وہاں بھی اور یہاں بھی اللہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ ایسے زومانیین جملوں کے بولنے سے اجتناب کریں یہ ان کے حق میں بہتر ہے اللہ فرماتے و تعمیر فدین اور یہ تمہاری دین میں عیوب تلاش کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کے سامنے پروپگنڈا کریں اور لوگوں کو اللہ کے دین سے دور رکھیں اللہ کا اشاد ہے بولو انہم کالو سمعنا نہ اور اگر وہ لوگ کہہ دیتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے امانا وسمع اور سنیے ونظرنا اور ہمیں ہم پہ نظر کیجیے لکان خیر اللہ البتا یہ الفاظ میں بہتر تھے اقوام اور زیادہ درست تھے بجائے اس کے کہ وہ جملے ادا کرتے جو اس عائد کے پہلے حصے میں گزر چکے ہیں کہ جو دو معنی رکھتے تھے کہ بظاہر جو عرب مسلمان اس کا ظاہری معنی سمجھتے تھے وہ کچھ اور تھا اور وہ او اپنے گرامر کے حوالے سے وہ جملے ادا کرتے تھے جس میں تحقیر اور تجلیل اور بدوا کے معنی وہ مراد دیتے تھے تو اللہ تبارک و نے اس طرح کے جملوں سے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے سے منع فرمایا ولاکلفریم لیکن اللہ نے ان پر لانا فرمائی یا ان کے کفر کی وجہ سے فلا امین اللہ خلیلا تو ایمان نہیں لیتے مگر بہت کم جو صاحب کتاب ایمان لے بیما اس پر نظر نہ جو ہم نے نظر کیا جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے من قبل <سؤال> میں نے قبل <سؤال> پہلے حصے کی ہم تمہارے چہروں کو مس کر دیں مٹھا دیں یعنی تمہارے ناک آنکھ اور اس کو ہم ختم کر دیں کا نور الا ادبار یا ہم ان کو پھیر کر اُلٹ <سؤال> دے <سؤال> پیٹھ کے طرف چہرے کو پیڑ کی طرف کر دیں اب نہ ہم ہم تم پر کمال کی تھی ہفتے کے دن والوں پر اس کا واقعہ بھی پہلے وہ گزرا ہے ان کو تاکید کی کہ تم نے اللہ سے جو دعا کی تھی ایک دن کے مختص کرنے کا اللہ کے بدد کے لیے اب اس دن تم مچھلی کا شکار نہ کیا کرو لیکن ان لوگوں نے وہاں بھی اور بہانوں سے کام لے کر انہوں نے مچھلیوں کے شکار اپنا معمول بنائے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کے چہروں کو مسق کر کے ان کو بنظر اور فنزیر بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ان کو وارننگ دی کہ اگر آپ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے معاملے میں اس طرح کے ساز و نہ آئے تو اسحابط سب یعنی ہفتے کے دن والوں کے تاریخ کو یاد رکھو اگر ہم ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ فیل کر گے تو تمہارے ساتھ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں وکین امب الوحیم بھولا اور اللہ کا تو حکم ہو کر ہی رہتا ہے بے شک اللہ یا فرو نہیں اس کے ساتھ شیر کیا جائے وہ اور فروتا ہے مدون نزالے کا جو اس گناہ کے دعویشر جس کے لیے اور جو شریک جس نے شریف چڑھایا اللہ کا فقد پورا اسمن عظیم آپس یقیناً نے ایک بہت بڑا طوفان باندھا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس نے خیر کو دیا جو کہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی گناہ کی بات ہے اس لیے کہ اللہ واحد ہے اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور انہوں نے اللہ کے اس وحدانیت کی صفت میں غیر کو شریک کر دیا الم طرح دینا کیا تھی نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کا پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں یہ بھی یہود کے بارے میں ہیں. کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ, ابنا اللہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ تبارک کو اطالیہ فرماتے ہیں مسلمانوں سے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی آپ بیان کرتے ہیں بلکہ بل اللہ کی نہیں اشاء بلکہ اللہ ہی پاکیزگی بیان کرتا ہے جس کو جس, کا جس کی چاہتا ہے اور اللہ پاک کرے گا جس کو چاہے گا وہ فطیل اور کسی پر ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اب کون پاکیزہ ہے اور کون پاکیزہ نہیں یہ اللہ تبارک و جانتا ہے اس لیے کہ محض اپنے آپ کو پاکیزہ اور معزز اور شریف کہنے سے کوئی شخص اللہ کی نظر میں شریف اور معزز اور پاکیزہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر نہ چلے منظور دیکھیے یہ فیفترون کا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وکفا بھی اسلم اور کافی ہی یہی گنا سریح کے حق میں ان کے لیے وبار جان ہونے کے لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے پیارے ہونے کے لیے کچھ شرائط مقرر فرمائے ہیں کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں جو بھی ان شرائط پر پورا اترے گا اور ان احکامات پر ہمر پیرا رہے گا تو وہ یہودی ہو عیسائی یا مسلمان یا کوئی اور جب وہ اللہ کے اس معیار پر پورا اترے گا تو وہ کامیابی ہوگا اور جو اس معیار پر پورا نہیں اترے گا تو چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی یا کوئی اور وہ محض اپنے آپ مطلب بننے کی کوشش نہ کریں اس لئے کہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا بخش دوانا امیر حمد امیر حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم أوتوا من للذين كفروا أحدى من آمنوا <تصفيق> پانچ پارے سور نسا کی یہ آٹھواں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر اکون سے لے کر آیت نمبر سات تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و وطالعہ نے بنیادی طور پر مسلمانوں کے مخالفت میں اہلی کتاب اور اہلی کتاب میں بالخصوص یہود جو اپنے دلوں میں اعینات رکھتے ہیں اللہ تبارک و وطالعہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و وطالیہ نے ان لوگوں کو بھی تبدیل فرمائی ہے کہ جو صاحبی کتاب ہونے کا دعوی کرتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن انہی بنیادی عقائد پر عمل پیرا ہونے والوں کے مقابلے میں وہ ایسوں کے ساتھ تعلقات اور دوستیاں قائم کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں اور ان کو مقدم سمجھتے ہیں کہ جو نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہ رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس طرز عمل پہ ان کو تملی فرمائی ہے کہ تم یہ سب کچھ جو کر رہے ہو یہ خواہشات کے نسانی کی وجہ سے بھیگ گئے ہو اور یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ تمہارے آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں ان آیاتوں کے شانل نزول میں جو احادیث ہیں حضرت عبداللہ میں تعالیٰ عنہما سے وہ فرماتے ہیں کہ یہود کے سردار فہی بن اختب اور قاب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو جنگ عہد کے بعد لے کر مکہ مکرمہ میں ادیش کے ساتھ ملنے کے لیے آئے یہود کا سردار قاب بن اشرف ابو سفیان کے پاس آیا اب تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا اہل متعین نے کاب بن اشرف سے کہا کہ تم ایک دہ دینے والی قوم ہو اگر تم واقعی اپنے قول میں, سچے اور بات میں پکے ہو تو ہمارے ان دو بتوں جاوت کے سامنے سیدھا کرو اب ہوئی بن اختب اور کاب بن اشرف باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے اہلی کتاب تھے چنانچہ انہوں نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا ہی کیا اس کے بعد کاب نے قریش سے کہا تیس آدمی تم میں سے اور تیس آدمی ہم میں سے سامنے آئے تاکہ ربی کابہ کے ساتھ اس چیز کا عہد کریں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع کرنے والے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے کاب کے اس تجویز کو قریش نے پسند کیا اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر دیا اس کے بعد ابو سفیان نے کاب سے کہا کہ تم اہل علم ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے لیکن ہم بالکل جاہل ہیں اس لیے آپ ہمارے متعلق بتائیں کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے ابو سفیان نے کہا ہم حج کے لیے آنے والے لوگوں کو ان کے کھانے پینے کے غرض سے ان کے لیے عمر ضبح کرتے ہیں اور ان کو دودھ پلاتے ہیں مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اپنے خوش اور اقربان سے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابا و اجداد کی دین کو چھوڑ دیا ہے اور اپنوں سے علادہ ہو چکا ہے اور اس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف اپنا ایک نیا دین پیش کیا ہے ان باتوں کو سن کر کابن اشر نے کہا کہ تم لوگ حق پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معذہ گمراہ ہو چکا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی چنانچہ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل کتاب مسلمانوں کے خلاف بالخصوص یہود مسلمانوں کے خلاف کہاں تک جا سکتے ہیں کہ وہ بت پرستوں کی بت پرستی کو اسلام کے مقابلے میں پسندیدہ کہنے تک کون حج چاہت مخصوص نہیں کرتے اور ان کے طرف ہر حال میں مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اپنا دستے اتحاد بڑھاتے ہیں چنانچہ اللہ ہے اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اُو تو نَصِبًا مِّن الْكِتَابِ جن کو ایک حصہ کتاب کا دیا گیا یہ اُمینون ابل جبت اور طاغوت کہ جو مانتے ہیں بطوں کو اور شیطان کو جبت اور طاغوت اصل میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی پوجا کی جاتی ہو جس کی بندگی کی جاتی ہو جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہو اللہ کے سوا چاہے وہ درخت ہو چاہے وہ کوئی قبر ہو چاہے وہ کوئی بدھ ہو یا کوئی اور چیز حیوان ہو یا کوئی غیر حیوان تو انہوں کو جب اور تاوت کہا جاتا ہے جب بنیادی طور پہ بتوں کو کہا جاتا ہے اور تاوت سرکشی کرنے والے شیطان کو کہا جاتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ شیطانی اثرات ہی کی وجہ سے بندہ بتوں کے سامنے سیدھا کرتا ہے وہین اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں کہ ہاں اولا امن الصبیلہ کہ یہ لوگ زیادہ رائے راست پر ہیں ان سے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ انت اللہ نے لامت کی ہے. اور میں اللَّهُ ان اللہ ہو جس پر اللہ لانت کریں فلاں تو آپ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے یہ لوگ اگر اپنے خواہشات کی تسکین اور اپنے مفادات کی حصول کے لیے وسیع تر اتحاد کے غرض سے اسلام کے مقابلے میں شروع کو پسندیدہ کہتے ہیں تو یہ اللہ کی لانت کا اثر ہے اور یہ وسیع تر اتحاد کر کے بھی کامیابی سے امکنار نہیں ہو سکیں گے چنانچہ ایسے ہی ہوا اللہ کی شرف ہے املهم نصیب من الملک کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں یعنی خدا کے اس پھیلی ہوئی اور وسیع تر سلطنت میں اور حکومت میں ان کو حصہ ہے اگر ایسی بات ہوتی فاذ اللہ یعطون الناس نقیرا تب تو یہ لوگ لوگوں کو ایک تھل کے برابر بھی چیز نہ دیتے ہم يحسدون الناس لما آتاهم الله من فضله کیا یہ لوگوں سے اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو دیا رکھا ہے اپنے فضل میں سے تو بی فقد فقط آل ابراہیم البیناً ہم نے دی کہ خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی وہ آتا ملک نوزیمہ اور ہم نے ان کو ایک بہت بڑی سلطانت عطا کی تھی امن آمن بھی پھر ان میں سے کسی نے اس کو مانا وہ امن صدھوں اور کوئی ان میں سے وہ ہوا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ اللہ وسلم کے و دین سے ہٹا رہا کفا بجہنم سیرہ اور کافی ہے دو ان کے جگانے کے لیے ان کفروں میں بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ہمارے باتوں کے سو فنسلیم نارا جلد ان کو آگ میں ڈالا جائے گا کل جب چلو جب بھی جلد جایا کرے گی ان کے کال بدل غیر تو ہم بدل دیں گے ان کے کال کو پہلے کے مقابلے میں یعنی پہلے کال ختم ہو گئی اب دوبارہ ہم ان کے کال کو بدل دیں گے لیکن سوق العضاب تاکہ وہ بار بار چکھتا رہے آزاد کو ان الحان عزیزن حکیمہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں کئی کئی مرتبہ ان کے کالوں کو تبدیل کیا جائے, جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احشار ہے والذین امن وہ ایمان لے آئے خان تھے جنہوں نے اچھی کام کیے سنودخل جن سو ہم ان کو داخل کریں گے چند ایسے باغوں میں تجریمن تخت انہار جس کے نیچے نہر بے رہی ہوں گی خالدین فیحا ابدا وہ رہیں گے اس میں صدا لہو فیحا ازواج جو ان کے لیے وہاں ہوں گے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ خواتین نیک اعمار کے لیے پاکیزہ شوہر ون الخل اور ہم داخل کریں گے ان کو چھاؤں والے جگہ میں جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کے زمین انتہائی درخیز ہوگی ان اللہ بشک اللہ یا امر حکم تمہیں حکم دیتا ہے امت عبد المانت یہ کہ پہنچا دو امانت امانت والوں کو و تم بین الناس جب تم فیصلہ کرو کرم لگو لوگوں کے درمیان ان بلاد تو فیصلہ کرو انصاف سے ان اللہ بھی اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو انہ سنی ہم دیکھنے والا ہے اگر امانتوں میں بدیانتی کی اور انصاف میں ظلم سے کام لیا تو اللہ تبارک وطالعہ سن رہا اور دیکھ رہا ہے یعنی وہ لوگوں کی ایمان والے ہوں اطیح اللہ وافح اور تم حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جس طرح لی کتاب نے اپنے خواہشات کی تسکین اور وسیع تر مقاصد کے حصول کے لیے بت پرستوں کی بات مان لی اور ان کے بتوں کے سامنے جب گئے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے مدد کی حصول کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرو بول امر من اور جو تمہارے مسلمان حاکم ہیں ان کی باتوں کی فرن تنازع فی شہین پھر اگر تمہارا تنازع پڑ جائے کسی معاملے میں یعنی ریا اور بادشاہوں کا یار رہا کا آپس میں کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جائے تو فرد اللہ و تو اس معاملے میں رجوع کرو اللہ کے طرف اس کے رسول کی طرف اللہ کے قرآن میں دیکھو کہ اس اختلافی معاملے میں اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ فرمایا ان کن تم تؤمنون منون نب اللہ آخر اگر تم یقین رکھنے والے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ذارک خیروں و احسن و ترمیلا یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کو ان کی زندگی کی کسی بھی مشکل موڑ پر گیار اور مددگار نہیں چھوڑا بلکہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اس مشکل کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں یعنی اللہ کے قرآن میں اس مشکل کا حل تلاش کریں اگر دو فریق اپنے اپنے رائے پر قائم ہو اور کوئی اپنے ایک رائے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اللہ کے قرآن میں دونوں کے رائے, میں رائے کو معلوم کر لیا جائے کہ اللہ کا حکم اس بارے میں کیا ہے اور اللہ کے رسول نے اس بارے میں کیا فیصلے فرمائے ہیں وآخر دعوانا ان بسم الله الرحمن الرحيم ألم فر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ <بَعِدًا> پانچ پارے سورہ نساء کی یہ نواں رقو ہے اور یہ رقو آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر اکہتر تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے ہی روی کے شکار ہونے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جیسے کہ گزشتہ رکو میں بیراروی اشکار ہونے والے منافقین کا تذکرہ تھا کہ وہ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے وہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں بت پرستوں کے دین کو بہتر سمجھتے تھے تو ایسے ہی کچھ منافقین مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے مقابلے میں دوسروں کے فیصلوں کو بہتر سمجھے اور ان کو بہتر کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکیب فرمائی ہے کہ اپنے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ اپنی نظروں کو چست رکھو اور اپنے آپ کو ہوشیار رکھو جناجہ ان آیاتوں کا ایک خاص شانی نزول ہے اور اس میں ایک واقعہ ہے رواج میں آتا ہے یہ ایک شخصہ بشر نامی بظاہر مسلمان تھا لیکن تھا یہ مناسب اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا یہودی نے کہا کہ چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے فیصلہ کرائیں گے مگر بشر منافق نے اس یہودی کی اس پیشکش کو قبول نہ کیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس نے کا بن اشرف یہود یہودی کے پاس فیصلہ لے جانے کو ترجیح دی کابن اشرف یہود کا ایک سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا یہ عجیب بات تھی کہ یہودی تو اپنے سردار کو چھوڑ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند کریں اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بشر آپ کے بجائے یہودی سردار کا فیصلہ اختیار کرے مگر اس میں راز یہ تھا کہ ان دونوں کو اس بات پر یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور انصاف کا فیصلہ کریں گے اس میں کسی کی رو رعایت یا لقسیمی کا اندازہ نہیں اور اس جھگڑے میں یہودی حق پر تھا اس لیے اس کو اپنے سردار کابن اشرف سے زیادہ اعتماد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور بشر منافق غلطی اور نہق پہ تھا اس لیے جانتا تھا کہ آپ کا فیصلہ میرے خلاف ہوگا اگرچہ میں مسلمان کہلاتا ہوں اور یہ یہودی ہے اس لیے کہ انصاف اسلام تو انصاف کرتا ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے انسانوں میں سے وہ یہودی ہے یا مسلمان ہے یا کوئی اور ان دونوں میں باہمی گفتگو کے بعد یہ طے پایا اور دونوں اسی پر راضی ہو گئے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ ہی سے اپنے مقدمہ کا فیصلہ کرائیں مقدمہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آپ نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو حق یہودی کا ثابت ہوا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اور بشر کو جو بظاہر مسلمان تھا ناکام کر دیا اسی لیے وہ اس فیصلے پر راضی نہ ہوا اور ایک نئی راہ نکالی کہ کسی طرح یہودی کو اس بات پر راضی کر دیا جائے کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ کرانے چلے یہودی نے اس کو بھی قبول کر لیا اور بشر نامی شخص کا یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جانے میں یہ راز تھا اور بشر یہ سمجھتا تھا کہ حضرت عمر کفار کے معاملے میں سخت ہے اور میرا فریقی مخالف جو ہے وہ یہودی ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ میرے حق میں فیصلہ کریں باہر کے پھر دونوں اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے یہودی نے حضرت فاروق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما چکے ہیں مگر یہ شخص پر مطمئن نہیں اور آپ کے پاس مقدمہ لایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بشر سے پوچھا کہ کیا, یہ کیا یہی واقعہ ہے اس نے اقرار کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اچھا ٹھہرو میں آتا ہوں گھر میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس منافق کا کام تمام کر دیا کہ جو یہ فرماتے ہوئے کہ جو شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے یہ واقعہ تفسیر تفصیل میں ہے اور ابن ابی خاتم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اب جب وہ منافق حضرت عمر فاروق عنہ کے ہاتھوں اپنے انجام سے پہنچا اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر حضرت عمر فاروق عنہ کو اللہ کے رسول کے فیصلہ کرنے کے بعد اس کے خلاف فیصلہ کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے ایک چار چلا رہے تھے حضرت فاروق عضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے چار کو سمجھے اور آپ نے ان کو ان کے انجام سے امکنار کر دیا تو ان کے رشتہ داروں نے جو منافقین تھے ایک وا ویا کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خا ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور یہ بات وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور بلا کر حضور رضی ہر عنہ کے اس طرز فیصلے پر اپنے ناپسندگی کا اظہار فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات ہر تم فاروق تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل فرمائیں کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور اس کہنے کے باوجود وہ فیصلے شیطانی طریقے کے مطابق کرنا چاہتا ہو تو پھر اس کا انجام یہی ہونا چاہیے اللہ نے یہ آیاتیں نازل فرمائی کیا تو نہیں دیکھا ان لوگوں کو یز جو دعویٰ کرتے ہیں یہ کہ وہ ایمان لائے ہیں انے کے جو آپ کے طرف نازل کیا گیا قرآن قبل کا اور ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے ہیں یا فران سے پہلے نازل کیے گئے ان یعنی طورات اور انجیل یوریدونا یعنی وہ چاہتے ہیں اینتحال تمہ ارفتاب تھی یہ کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں شیطان کے طرف وقت عمیر اور کو حکم دیا گیا ائین فروبی یہ کہ وہ اس کا انکار کریں تو یہ اس ابتدائی واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں وہ بشر نامی شخص ضد کر رہا تھا کہ واقعہ یہ فیصلہ بجائے محمد سنم کے پاس لے جانے کے کام اشرف کے پاس لے جاتے. شیتان اور شیطان چاہتا ہے گمراہ کر دیں وَإذا لهم اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور رسول رسول کی طرف آؤ توقین آپ دیکھو گے مناسبوں کو سدون کا سدودہ کہ وہ ہٹتے ہیں تج سے رک, رک کر جب ان کو پہنچے مصیبت بے معدمت ادیم ان کے ہاتھوں کیمال کی وجہ سے پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں یہاں لپو اللہ کی قسم کہتے ہیں کہ ان اردنا اللہ احسانوں و فقا کہ ہماری تو کوئی غرض نہیں تھی سوائے آپس میں بدائی اور آپس میں ملاپ کرنے کی تو اس بشر میں منافق کی جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بڑے نے شروع میں جو اصرار کیا فیصلہ کابن اشرف کے پاس جانے کے لیے اس لیے تاکہ ہمارے جو مدینہ میں اہلی کتاب کے ساتھ ایک اتحاد قائم ہوا ہے یہ وسیع سے وسیع تر ہو جائے اور آپس میں ہر فریق دوسری فریق پر اعتماد کرے اور یہ یقین کر لیں کہ ہر فریق دوسری فریق سے مکمل طور پہ مطمئن ہے اور اس لیے تو وہ اپنے اختلافی مسائل کو جس کے پاس چاہے جائیں یہود چاہے تو مسلمانوں کے پاس لے آئیں اور مسلمان چاہے تو یہود کے پاس لے جائیں انہوں نے یہ ایک بہانہ گڑ لیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں ان کے اس دل کے سارے راز کو آشکار فرمایا بولا اکلگینا یہی وہ لوگ ہیں یعلم اللہ کہ اللہ جانتا ہے ما فی قلوبہم کو جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں ان, ان سے اعراض کیجئے اور ان کو نصیحت کیجیے وک اللہ انفسم اور کہیے ان کے حق میں قولم بریگا بڑے واضح بات کہ بھئی اللہ کا کلام جو ہے یہ صرف کتابِ ثواب نہیں ہے بلکہ اس میں تو اللہ کی طرف سے واضح احکامات ہیں تمہاری اختلافی امور کے مطابق امرسین اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا اللہ مگر اس لیے حکم مانا جائے اللہ کے فرمانے سے. ظلم اور اگر وہ بولو کہ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا جاپ کے پاس آتے فستافر اللہ, اللہ سے معافی چاہتے وسطر الحم الرسول اور ان کے لیے رسول بھی اللہ سے استغفار کرتے تو لب اللہ طب تو اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربانی سو قسم ہے یعنی اللہ اپنے ذات کی قسم اٹھا رہا ہے لائی وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حقاحق حق کی موقع یہاں تک کہ تجھے منصف جانے فی ان معاملات میں شجرہ بینہم جو ان کے درمیان اختلافی ہے اور آپ کے فیصلوں کے بعد فی انفظ نہ پائے اپنے دلوں میں ہر جن کو تنگی مما اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا وہ مسلم و تسلیمہ اور اسے قبول کرے خوشی سے قبول کرنا ولونا <عَلَيْهِم> اور اگر ہم ان پر یہ حکم لکھ لیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو اگر خوبی رقم یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ اللہ فرماتے ماں فلو ہو تو یہ لوگ ایسا نہ کرتے اللہ علی ہوں مگر ان میں سے بہت کم تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ان کے لیے احکامات ہی اتنے آسان اور سہل نازل فرمائے ہیں کہ وہ ہر حال میں قابل عمل ہے ولو ان فعلو اور اگر یہ لوگ کریں ما عزون ابھی ہی ہو کام کہ جس کا ان کو خیر خران نصیحت کی جاتی ہے لتانہ خیا اللہ البتہ یہ ان کے حق میں بہتر ہیں وہ اشد تصبیتا اور زیادہ ثابت قدم رہنے کا ذریعہ بھی اور دین میں بھی ثابت, قدم، ثابت قدمی کا ذریعہ ہے آت عطنہ ملد اللہ اور تب ہم دیں گے ان کو اپنی طرف سے اجر نازیمہ بہت بڑا اجر و مستقیمہ اور البتہ ہم ان کو سیدھے راستے پہ چلائیں گے وہ منت اللہ اور اور جو حکمان اللہ کا اور اس کے رسول کا صلاح کے ماہینہ بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ عنام اللہ علیہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے من نبیوں میں سے صدیقینہ و صدیقین سے اور میں وس عقینہ اور نیک بخ لوگوں میں سے وہ حسنا کا رفیقہ اور اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت کہ جو عام شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں ان کے حکموں کے ان کے فرامین کے تو قیامت کے دن ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اور جن حالات سے یہ لوگ ہمکنار ہوں گے ان سے ان کو بھی ہمکنار کر دیا جائے گا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خود اللہ نے شہادت دی ہے کہ ان کو آخرت میں بڑے پیمانے پر کامیابی سے امکنار کر دیا جائے گا اور ان کو ناکامیوں سے محفوظ کر دیا جائے گا یہ اللہ, اللہ کا فضل ہے وکفا بلّہ علیما اور اللہ کافی ہے جاننے والا تو اللہ اس فضل کے اپنانے کا توفیق جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے اور اللہ ہر اس کو اپنا یہ فضل دینا چاہتا ہے کہ جو اللہ کے اس فضل کا طالب ہو اس لیے کہ اللہ کا فضل ہر بندی کی ضرورت ہے اللہ کی ضرورت نہیں اور ظاہر بات ہے کہ جب ضرورت مند اپنی ضرورت کو حاصل نہیں کرتا تو جس کی ضرورت نہیں ہے دینے کی وہ اس کو دیتا بھی نہیں ہے وہ آخر داوانا روشن وحیو خزو خم فن فرو جميعا پانچ پار سورہ نسا کی یہ دسواں رقو ہے اور یہ رقو آیت نمبر اکہتر سے لے کر آیت نمبر 77 تک کے آیاتوں کے مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے ہم کلام ہے مسلمانوں سے مخاطب ہے اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ ظاہری اسباب کو اختیار کر رکھو اور جو بھی تم سے ممکن ہو سکے ان کے مقابلے کے لیے تیار رہا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا کرو اس کے حکموں کے ادائی کی ادائیگی کے ذریعے اس لیے کہ کافروں کے باتوں کا کوئی اعتبار نہیں اگر آج ان کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے نرمی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ مسلمانوں کے دشمن بن جائیں تو اس لیے اللہ تبارک و عطالہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے منکر ہے اللہ کے رسولوں کے منکر ہے وہ تمہارے وعدوں سے کیسے منکر نہیں ہو سکیں گے لہذا کفار کے باتوں پہ اعتماد نہیں بلکہ اللہ کے باتوں پہ اعتماد کر کے اے مسلمانوں اپنے لیے بچاؤ کے ظاہری اسباب ہمیشہ تیار رکھا کرو جناج اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاید ہے ایمان والے ہوں لے لو اپنا ایک ہتھیار فن فرو صبات پھر نکلو تم چھوٹے چھوٹے جماعتوں کی صورت میں اون فرو جمی یا پھر تم نکلو بڑے لشکر کی صورت میں یعنی جب بھی ضرورت پڑ جائے دشمن کے مقابلے کے لیے تو اکیلے اکیلے نہ جایا کریں بلکہ یا چھوٹی جماعت کی صورت میں یا پھر بڑے جماعت کے صورت میں نکلا کریں اس لیے کہ اکیلے دشمن کے مقابلے کے لیے نکلنا یقینی طور پر خطرات سے خالی نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ تاکید فرمائی ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ کم اور بے شک تم میں سے بعض جو سستی لگاتے ہیں یعنی مسلمانوں کے ساتھ چلنے میں کاہیل دکھاتے ہیں فَإن پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالا تو وہ کہتے ہیں قد علام اللہ علیہ یقینا اللہ نے ہم پہ کرم کیا جد لم أكم هم جب ہم ان کے ساتھ موجود نہ تھے خدا نہ خواستہ اگر مسلمان آزمائش کی سے اور آزمائش کی وجہ سے مسلمان کفاروں کے مقابلے میں شکست آ جاتے ہیں تو پھر یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ موجود نہ تھے ورنہ ہم بھی انہی تکلیفوں سے ہمکنار ہو جاتے جن سے یہ مسلمان ہوئے یا میں ان منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو منافقین راحت کی گھڑیوں میں تو مسلمانوں کے ہم پیالہ اور ہم نوالا اور ہم مجلس بنے رہتے تھے لیکن جب بھی ان کو حکم ہوتا یعنی مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلو تو پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ تیاریوں میں لگے رہتے ہیں تاکہ مسلمان خوش کر جائیں اور پھر یہ بہانہ بنا لیں کہ بھائی ہم تو تیاری کر رہے تھے لیکن آپ لوگ نکل گئے اللہ کے شعر ہے وَلَئِنَ فضل المنواہ اور اگر تم کو پہنچا اللہ کی طرف سے فضل علی کامیابی لقو اللہ البتا یہ کہیں گے تو الم تکم بین جیسے گو یا تمار اور ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں اور وہ کہیں گے یا لئی تن تماہے افسوس کے میں ان کے ساتھ ہوتا تو افوز افوز نازیما میں بھی کامیابی پاتا بڑے پیمانے پہ کامیابی پانا حالانکہ اگر یہ مخلص مسلمان ہوتے تو مسلمان مسلمان کی خوشحالی اور کامیابی پہ خوش ہوتا ہے اور یہ لوگ مسلمانوں کی کامیابی پر بھی ہاتھ ملتے رہتے ہیں کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی بڑے, بڑے پیمانے پر مال غنیمت ملتا فلی فی سبیل البین سو چاہیے کہ لڑے اللہ کے راستے میں وہ لوگ یشون حیات دنیا جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی بالآخرت آخرت کے بدلے اس لیے قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشار ہے کہ ان اللہ, من المؤمنین بی انلغم الجنہ کہ بشک اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کے جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کے حکم کی تکمیل کے لیے جب بھی مال کی ضرورت پڑ جائے تو وہ مال کے خرچ کرنے سے دوری نہیں کرتے اور جب بھی جانی طور پر ان کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے جان کو اللہ کے راستے میں حاضر کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے میں بھیج دیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی طالب ہیں آخرت کی تو طالب ہی نہیں اور وہ جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں فیوق تل پھر وہ مارا جائے اور یا یا وہ غالب ہوتی ہے اجن عظیمہ سو ہم جل دیں گے اس کو بہت بڑا اجر یعنی غازی بنے یا شہید اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صورت ان کو عطا فرمائے گا وماء الکم اور تمہیں کیا ہوا لا لاتو خاتون سبیل اللہ کہ تم نہیں لڑتے ہو اللہ کے راستے میں بول من الرجال اور بولو کہ جو مغلوب ہے کمزور ہے مردوں میں سے بن سائے اور خواتین میں سے بل بلدانی اور ان بچوں میں سے جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا دیجئے من هذه دیجیے اس بستی سے اب علم جہاں کے باشندے ظالم ہے وہ جالدن کا ولیم اور اے اللہ تو ہمارے واسطے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے وہ جو اللہ ملد کا نسورہ اور اے اللہ تو ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار بھیج دیں یہ جو آیاتی ہیں ان کا ایک خاص شان مضول ہے اور وہ یہ کہ مکہ سے جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجت فرمائی تو کچھ ضعیف جسمانی لحاظ سے یا کم سامانی کی وجہ سے ایسے مخلص مسلمان تھے کہ جو ہجرت نہ کر سکے اور وہ مکہ میں رہے اور پھر بام میں کافروں نے بھی ان کو ہجرت کرنے سے روکا اس طرح ان لوگوں نے جو کفار تھے انہوں نے ان مخلص مسلمانوں کو اذیتوں پر اذیتیں دینی شروع کی تاکہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں ان حضرات میں بازوں کے نام تفاصر میں مذکور ہے مثلا ابن عباس رضی اللہ ربیٰ عنہ اور ان کی واردہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ ولید ابن ملید رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جندل البن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات تھے کہ اپنی ایمان کی پختگی کی وجہ سے وہ کفار کے ظلم اور ستم کو جیتے رہے سیتے رہے اور اسلام پہ بڑی مضبوطی سے جمے رہے البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان مسائل سے نجات کی دعائیں انہوں نے برابر جھڑی رکھی کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے ظالم باشندوں سے ان کو نجات فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا اور مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالی مختبہ ہو کر کے فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں اور بزرگوں کے آزادی کے لیے جدوجہد کے لیے نہیں نکلتے کہ جو اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ دین امن وہ لوگ جی ایمان والے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ تعالیٰ سے لڑتے ہیں کافر کے لڑنے اور مسلمان کے لڑنے میں جو بنیادی فرق ہے وہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ جنگ تو سب کرتے ہیں مگر اس سے مومن اور کافر کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں کہ مسلمان تو اللہ تبارک وطالع کے دین کے ترویج کے لیے مسلمانوں کے راحتوں کے لیے ان کو سکون اور امن پہنچانے کے غرض سے اپنے جانوں کو لڑاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں کفار اس لیے لڑتے ہیں اپنے جانوں کو لڑاتے ہیں کہ کفر کو ظلم کو بے انصافی کو اور اللہ کو فروغ دیں اور اللہ کے دین کے چراف کو کسی طریقے سے وہ لوگ گل کر دیں تو اللہ تبارک کے اشار ہیں کہ اللہ دین امن خاطر اللہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور نبی نقف جو کافی فاطل فی سبیر طاحوت وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں فقات العلیہ الشیطان سویب مسلمانوں تم ان شیطان کے حمایتوں سے لڑو ان نقیدہ شیطان کا نظیفہ بے شک شیطان کا فرحب انتہائی کمزور ہے یعنی بظاہر جس طرح شیطان کے نام سنتے ہی انسان کے ذہن میں اس کا ایک عجیب سا تصور ابر, تصویر ابھر آتا ہے اور تصور پیدا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بظاہر شیطان کے پیروکاروں کے جو ظاہری اسباب ہیں ان کے پاس ان سے بندہ وقتی طور پہ مرغوب ہو جاتا ہے لیکن دنیا میں کامیابی اسباب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پہ حاصل ہوتی ہے اور وقتی طور پہ اگر اسباب کے بنیاد پر کوئی کافر قوم غالب دکھائی دیں تو وہ ان کے لیے آزمائش ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے امتحان ہے کہ آیا مسلمان اسلام کے ساتھ اپنے وابستگی اور رشتے کو مضبوط قائم رکھتے ہیں یا کہ ان کے خوف ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے بڑھ کر بیٹھتا ہے اور وہ اللہ کے ناراضگی کے لیے پھر وہ کفار کے رضا مندی کے راستوں پہ چلنا شروع کر لیتے ہیں تو یہ تو ایمان والوں کا ایک امتحان ہوتا ہے لیکن انجام کار کامیابی مسلمانوں کی ہی ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ ان کے ساتھ کہ جن کے ساتھ شیطان کی مدد ہے واخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يحشون الناس كخشية الله أو أشد خشية یہ گیارہواں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر ستر سے لے کر آیت نمبر آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک وطالعہ نے کئی ایک احکامات بیان فرمائے ہیں جن سے باز کا تعلق مسلمانوں کے ابتدائی دورے اسلام کے ساتھ ہے اور کچھ نصیحتیں ہیں کچھ ترغیبات ہیں مکہ مکرمہ میں مسلمان ہر لحاظ سے چونکہ کمزور تھے اور کفار جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرتے اور رخصت مانگتے کہ ہم کفار سے مقاتلہ کریں اور ان سے ظلم کا بدلہ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لڑائی سے روکتے کہ مجھ کو اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقاتلہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ صبر اور درگزر کرنے کا حکم ہے اور فرماتے کہ نماز اور زکوٰۃ کا جو حکم تم کو ہو چکا ہے اس کو برابر کیے جاؤ کیونکہ جب تک آدمی اطاعت خدا مندی میں اپنے نفس پر جہاد کرنے کا اور تکالیفی جسمانی کا خوگر نہ ہو اور اپنے مال خرچ کرنے کا عادی نہ ہو تو اس کو جہاد کرنا اور اپنے جان کا تینا بہت دشوار ہے اس بات کو مسلمانوں نے قبول کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف لهم جن سے کہا گیا اپنے ہاتھوں کو تعمیر رکھو و عقیم اور نماز قائم رکھو و عات اور زکات دیتے رہو فلم کو ملک تالو پھر جب حکم ہوا ان کو جہاد کرنے کا اظفر قمن تب ایک جماعت ان میں سے یکش وسا وہ ڈرنے لگی لوگوں سے اللہ اللہ جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے اب اشد یا اللہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگے یہ وہ فطرتی خوف تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر جہاد کرنے کا حکم دیا مدینہ میں تو کئی ایک ایسے افراد بھی تھے کہ جنہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے کی رسول کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ جہاد کا یہ حکم نازل نہ کرتا اور ہم ذرا اپنے زندگی کے کچھ سال و ماں ایسے پرسکون طریقے سے گزار لیتے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں ان لوگوں کے اس طرز کو ناپسند فرمایا اللہ کا ارشاد ہے بکالو اور وہ لوگ کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب لما القتال کیوں فرض کی ہم پر لڑائی لولا تنا کیوں نہ چھوڑے رکھا ہمیں اجل توڑے سے مدت تک وہ کہہ دیجیے متا الدن کلیل دنیا کا فائدہ ہی توڑا ہے یعنی ساری دنیا توڑی ہے تو خیر لمن نے اور آخرت بہتر ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اور متقی اسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو حکم نازل فرمائے ہیں اور ان احکامات میں جو رہنمائی کی گئی ہے کچھ کاموں کے اور امور کے متعلق کرنے کی وہ اسے کرتے رہے اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اسے روکتے رہیں اسی کام کا نام طبع ہے بولا تزلم فتیلہ اور تمہارا حق رہے گا نہیں جائے گا ایک دھاگے کے برابر بھی اینما تو جہاں کہیں ہوں گے تم اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیاتوں میں بھی انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے اس فطرتی کمزوری کو باہر فرماتا ہے اور وہ یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا راہ خدا میں نکلا تو شاید اس مشکل کی وجہ سے مجھے موت آ جائے اور اگر میں نہ گیا تو شاید میرے زندگی کی کچھ ماؤ سال اور مجھے نصیب ہوں اللہ تبارہ کو اطالعہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے اللہ نے موت کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ اس وقت مقررہ پر آگے رہے گی چاہے انسان اپنے محفوظ محلوں کے اندر مقید کیوں نہ ہو اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھی تو انسان چاہے کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس کو موت نہیں آ سکتی اللہ کے خیال ہے اینا ما تکون جہاں کہیں تم ہوں گے یم موت تمہیں لو کن کنتم فی گرو مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلوں کے اندر ہو وہ تو صبح حسن اور اگر پہنچے ان لوگوں کو کچھ بھلائی کہتے ہیں حض ہی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو بہوم سے یہ اتن اور اگر پہنچے ان لوگوں کو کچھ برائی کچھ تکلیف یقینا حاض ہی من یہ آپ کی طرف سے یہ ابن منافطین کے اللہ تبارک و تعالی تذکرہ فرماتا ہے کہ اگر کسی جنگ میں کامیابی نصیب ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کو مال غنیمت مل جاتا ہے تو وہ خوشنوں سے پھولے نہیں سماتے اور کہتے نے بڑا کرم کیا لیکن خدا نہ نخواستہ اگر کامیابی کی بجائے ناکامی سے یہ لوگ ہم ہمکنار ہو جائیں تو پھر وہ الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں کہ یہ اب ہی نے تو کہا تھا کہ اس طرح کرو اور اس کا نتیجہ اب یہ سامنے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے کل من عند اللہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے مشکلات آزمانے کے لیے اور راحت یہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی طرف سے فضل ہے لہٰذا نراحتوں کا حصول انسان کے اپنے بس میں ہے اور نہ مشکلات انسانوں کے طرف سے ہیں بلکہ یہ دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں فما لہاؤ میں سو کیا حال ہے ان لوگوں کا لف نہ حدیثہ کے کہ ہرگز نہیں لگتے کہ وہ کوئی بات کو سمجھ لیں ماں اساب کا من حسن جو تجھے پہنچ گئی ہے بھلائی سمین اللہ سب وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ماں اور جو کچھ تم کو پہنچا من سدین کوئی برائی فمن نسق تو وہ اب ہی کی طرف سے ہے یعنی ان لوگوں کو یہ بتا دیں کہ جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچی تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے ارسلّاسی اور ہم نے بھیجا ہے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف رسولہ اللہ شہیدہ اور اللہ کافی ہے سب کچھ دیکھنے والا میں جس نے رسول کی پیروی کی یقیناً اس نے اللہ کا حکم مانا اور من تولا اور جو الٹا کرا تما ارسلہ کام حفیظہ تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان اور نگران بنا کر کے نہیں بھیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ جس شخص کا یہ والا یہ دعویٰ ہو کہ میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو اس کو اللہ کے محبت میں فرقنے کے لیے اللہ کے رسول کے اطاعت پر اس کو پرکھ دو کہ اگر وہ اللہ کے رسول کا فرمامردار ہے اللہ کے رسول کے طریقوں کا اطاعت گزار ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ سے محبت رکھنے کی کچھ نشانیاں ہیں اور وہ نشانیاں وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنانے کی تاکید فرمائے لیکن جو اطاوتی رسول سے تو رو گردانی کرتا ہو اور پھر بھی یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو وہ نرا نادان ہے اللہ کے اشعار ہے وہ یقول اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات قبول کی فیضاب اور عظو میں نے پھر جب باہر نکلتے ہیں آپ کے ہاں سے فتمن تو مشورے کرتے ہیں ان میں سے بعض لوگ راتوں کو غیر برخلاف اس کے تقول جو آپ سے کہہ چکے ہوتے ہیں یہ وہ منافقین ہیں کہ آپ کے مجلس میں تو آپ کے ہام حام ڈالتے ہیں لیکن آپ کے مجلس سے اٹھنے کے بعد پھر راتوں کو چپ کر کے آپ کے ان نصیحتوں اور وسیعتوں اور احکامات کے بغیر اور برخلاف وہ لوگ آپس میں مشورے کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اللہ یکتما بتن اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورے کرتے ہیں ہم سو آپ ان سے احراز کیجئے احراض اللہ اور اللہ کے بھروسے کیجیے و کفا بلّہ وکیر اور اللہ کافی ہے سب کا کام بنانے والا یتدبرون قرآن کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تدبر قرآن غور و فکر کرنا کہ بندہ غور کرے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے ہمارے خیر خواہی چاہتے ہوئے اس اللہ نے ہمارے لیے اتنی آسان احکامات نازل فرمائے کہ جن پر ہم بآسانی با امن تیرا ہی اختیار کر بھی سکتے ہیں اور ہمارے لیے امن پیرا ہونا ہی بہتر ہے دنیا لحاظ سے بھی اور اخروبی لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس پہ ہمیں اجرتا فرمائے گا وَلَوْ كَانَ مِنْ اللَّهِ اور اگر ہوتا یہ کسی اللہ کے سوا کی طرف سے تو لو جدو ہی اختلاف القصرہ البتہ ضرور اس کے اندر لوگ بڑے پیمانے پہ اختلاف پاتے اس لیے کہ انسان کے بشری کمزوریوں کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا کتاب وہ ایسے تسلسل کے ساتھ رکھے کہ اس میں جو انداز کلام ہے وہ بھی یکساں ہیں اور کسی بھی دوسرے موقع پہ پہلے بعد کہ نفی نہ ہوئی ہو اور یا پھر انسان کے انداز کلام میں تبدیلی واقعہ نہ ہوئی ہو اور یا پھر وہ کلام جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہر وقت کے لیے یکساں کارآمد ہو تو اللہ تبارک و وطالع فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر تسلسل بھی ہے اس کے تمام احکامات تمام اوقات کے تمام انسانوں کے لیے یکساں قابل عمل بھی کارآمد بھی اور فائدہ مند بھی ہے جبکہ اس کے اندر کوئی ایسا اختلاف بھی نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر کی گش یہ کہہ سکے کہ یہ اللہ کے سوا کے طرف سے وہ اعزاز اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی ابھی خوفی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کچھ ایمان والے کمزوروں کمزور ایمان والے مسلمانوں اور کچھ مناسبین کا تذکرہ فرماتا ہے کہ اگر مدینہ میں ان کو کوئی خبر مل جاتی ہے جو کہ خوشی کی ہو تو وہ تحقیقیے بغیر اس بات کو پھیلا دیتے ہیں یا خدا نخواستہ اگر کوئی خوف کی خبر ہو کہ بھائی کسی طرف سے دشمن حملہ اور ہونے کی کوشش کر رہا ہے یا نقصان پہنچانے کا ارادہ کی ہوئی ہے تو یہ لوگ زمداروں تک اس خبر کو پہنچائے بغیر اور ان سے تحقیق حاصل کیے بغیر اس بات کو پلا دیتے ہیں جس کا نقصان عام معاشرے پہ عام معاشرے اور معاشرے کی لوگوں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مورال ہے وہ پست ہو جاتا ہے وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہ ہر وقت پریشانیوں کے اشکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک وطا کا خیال ہے کہ وَلو ردوه الى اور اگر اس بات کو یا اس خبر کو پہنچا دیتے رسول تک وہ اللہ منہم اور جو لوگ بھی اس کام کے انصداد کے ذمہ دار ہے تو اللہ علیہ مح الدینہ البتہ کر لیتے وہ لوگ یسون ہوں منہم جو ان میں سے تحقیق کرنے والے ہیں جو اس کام کے متعلق محققین ہیں یہ بات ان کے علم میں لانی چاہیے تھی نہ کہ سنی سنائی بات کو بنیاد بنا کر معاشرے کے عام لوگوں میں اس کو عام کرنا چاہیے تھا اس مسئلے سے فقار کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ ایک اسلام میں معاشرے کے اندر جو شعبہ نشو و احساس ہے وہ ایسے ذمہ دار لوگوں کے ہونے چاہیے کہ اگر مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جو خوشی کو ہو تاکہ وہ اس خوشی کے پیغام کو مناسب طریقے اور مناسب ذریعے سے ساب سب لوگوں تک یہ کتاب پہنچائے اور خدا نخواستہ اگر کوئی خطرے والی ہو تو بھی وہ تاکہ مناسب طریقے سے لوگوں کو وہ پہنچائے اور اس خطرات سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرنے کی تاکید کرے ہر بندہ اپنے طور پہ ڈنڈورکی نہ بنے اور خوف اور گراس اور دہشت کا جو ہے نا ماحول قائم نہ کریں اس لیے اللہ تبارک و طاقہ کا خیال ہے ولہ اللہ فض اللہ علیہ مرحمۃ ہوں اور اگر نہ ہو تو اللہ کا فضل تمہارے پر اور اس کے رحمتیں لد تباہ تمہ شیطانہ البتہ تم شیتان کے پیچھے ہو لیتے ہیں ہل پلیلہ مگر بہت کم اور شیطان تو چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے درمیان ایسے حالات پیدا کرنے کہ جس کے وجہ بندوں کے لا تو ذمے دار نہیں ہے مگر آپ نے جان کی وحر اور مسلمانوں کو بھی ہر تاک کی اللہ کہ بند کر دے لڑائی ان لوگوں کی جو کافر ہے اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں تو جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو پھر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کی طرف ترغیب دینا چاہیے اور اگر تیار نہ ہو تو ایک مسلمان کے اسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے اللہ کے راستے میں حاضر کر دے شفاتن یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے سفارش کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ عشقہ وہی عبداللہ علیہ علیہ نبی ناشا یہ بخاری, حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کے ترجمہ ہے کہ تم سفارش کیا کرو تو میں ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائیں وہ اس پر راضی رہو تو سفارش کرنا چاہیے لیکن سفارش کے دو قسمیں ہیں ایک وہ سفارش کہ جو کسی گناہ کے کام اور ناجائز کام کی کرنے کے لیے ہو اور ایک وہ سفارش کہ جو سفارش کرنے والا ہے وہ اچھی طریقے سے تحقیق کر لے کہ بھائی جس کی سفارش وہ کرتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے حق بات کو ذمہ داروں تک اپنی کمزوری بے بسی کی وجہ سے نہیں پہنچا سکتا اس لیے وہ اس کے لیے سفارش کرتا ہے تو اس کے اس سفارش پر اللہ تبارک و تعالی اس کو اجراتہ فرماتا ہے اور جو شخص کسی کی سفارش کریں کسی کے رہنمائی کریں ایک برے کام پر کہ جو مسلمانوں کے لیے نقصان کے باعث ہوں تو جس طرح نقصان کرنے والے کو اللہ کے ہاں سے سزا ملے گی اسی طرح سے اعانت کرنے والا بھی اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکے گا جیسے کہ ابن ماجی شریف کی خدیث حضرت ابحرا رکی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور تفصیل مظہر میں اسے نقل کیا ہے آپ نے فرمایا کہ من علی قتل بشخت لق اللہ مکتوب المین رحمت اللہ یعنی جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمہ سے بھی کسی کی مدد کی تو وہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس طرح لایا جائے گا اور اس طرح اس کو پیش کیا جائے گا کہ اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کے رحمت سے محروم اور مایوس ہے اس لیے کہ اس نے ایک ایسے کام میں کسی کی مدد کی اور کسی رکی رہنمائی کی کہ جو کام مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیال ہے میں یشفا شفا جو کچھ سفارش کرے حسن عطن نیک بات میں یک الحو نصیب نہا تو اس کے لیے اس میں سے پورا حصہ ہے اور جو کوئی سفارش کرے بری بات میں یق الا تو اس میں بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بوجھ کا وقان اللہ مقیتا اور ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا تو اچھی بات میں سفارش کرنی چاہیے اللہ اس پہ اجرتا فرماتا ہے لیکن وہ سفارش ایسا نہ ہو کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کی جان مال عزت یا حق پر پہ کا پڑتا ہو وہ اعضاء ہوئی تم بے اور جب تم کو دعا دیا جائے بے تحیتی کو دعا دیا جانا فہو بے احسن منہ اور دُعا پھر تم بھی دعا دو اس سے بہتر کے ساتھ یا اسی کو لوٹا دو ان اللہ خانہ کلشن حسیبہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیاتوں میں اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ کسی مسلمان کو سلام کرنا یا دعا دینا در حقیقت اللہ تبارک و تعالی سے اس کے لیے شفاعت کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی شفاعت حسن کے ایک خاص صورت کو جو مسلمانوں میں شائع, شائع اور ضائع ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں سرحد کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمان اے مسلمانوں تم کو دعا دے یا سلام کرے تو تم کو بھی اس کا جواب دینا ضرور چاہیے یا تو وہی کلمہ جو اس نے تمہیں کہا ہے اس کے ساتھ ہی اس کو جواب دیا جائے یا اگر اس سے بہتر کوئی کلمہ ہو تو اس کے ساتھ اس کو جواب دیا جائے اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو واجب ہے کہ اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہا جائے اور زیادہ ثواب اگر جواب دینے والا چاہے تو ساتھ رحمت اللہ کا لفظ بھی بڑھا دیں اور اگر اس نے بھی السلام علیکم و اللہ کا لفظ کہا ہے تو یہ اپنے طرف سے اس وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تک کے الفاظ کو زیادہ کر دے اس طرح سے اللہ تبارک وطالعی اس جواب دینے والے کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا لیکن ان کلمات کو یہیں تک بڑھا جا سکتا ہے جو صحیح حادث میں آتا ہے بعض لوگ جو اپنے طرف سے وبرکات ہوں و ماں و جنت و وغیرہ وغیرہ کے الفاظ میں رہتے ہیں یہ اپنے طرف سے ہیں یہ کسی حدیث میں نہیں ہے سلام اصل میں دعا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے ملے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب بھی دو مسلمان بھائی آپس میں ملے تو کلام سے پہلے سلام کر لیا کرو اللہ لا الہ اللہ, اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں لئے جمان اللہ قیامہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن لار بسی ہی جس میں کوئی شک نہیں امن اسلق اللہ حدیثہ اور اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی بات سچی کیسے ہو سکتی ہے یعنی اللہ کی بات سب سے بڑھ کر کے سچی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن مواقع پہ بجالانے کے لیے جو احکامات نہ دل فرمائے ہیں چاہے وہ اچھی سفارش کی صورت میں ہو کسی کے لیے دعا کی صورت میں ہوں کسی کو اچھے کام کی طرف راغب کرنے کی صورت میں ہوں برائی سے بچنے کی صورت میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے پر اجر گوادہ فرمایا ہے وہ اجر اس کو ضرور ملے گا اور اللہ نے جن, جن کاموں پر آزاد کا وعدہ فرمایا ہے اپنے ناراضگی کی وجہ سے اللہ اس پہ بھی ضرور اس کی تکمیل فرمائے گا اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر اور کوئی شخص وعدے میں اور کلام میں سچا ہو ہی نہیں سکتا سلام کے مطابق گزارا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو وہ اس کو السلام علیکم کہیں یا السلام علیکم و اللہ یا اس کے ساتھ وبرکاتہ کے جواب میں بھی وہ اسی طریقے سے والدم السلام یا وال مسلام و رحمۃ اللہ یا اس کے ساتھ وبرکاتوں کا لفظ بڑھا کر کے کریں ادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں آپس میں مسافر کرتے ہیں تو ہاتھ چڑان جوڑنے سے پہلے پہلے اللہ ان کی گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے لیکن ایک دوسروں کو ہاتھوں کے اشاروں کے ذریعے جو سلام کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تجمید شریف ترمیل حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص جو مسلمان بھائی آپ کے پاس سے گزرنے والا ہے اگر وہ ایک ایسے حالت میں ہے کہ جن تک آپ کے آواز کے ذریعے سلام کی دعا نہیں پہنچتی تو ہاتھ کے اشارے کے ذریعے اس کو اپنے طرف متوجہ کیا جائے اور پھر زبان سے آہستہ سے السلام علیکم کا لفظ کیا جائے اگر صرف ہاتھ ہلا دیا تو صرف ہاتھ ہلانا یہ سلام نہیں ہے سلام کے لیے ضروری ہے کہ انہی ہی الفاظ کو ادا کیا جائے جو احادیث میں آتا ہے اس کے مقابلے میں گڈ مارننگ اور دوسری جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کچھ فارسی کے یا دوسری زبانوں میں وہ سلام کے زمرے میں نہیں آتی جن کے ادائیگی پر اللہ نے اپنے طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اجر دیتا ہے ان مخصوص کلمات کے بولنے پر اور وہ مخصوص کلمات وہی ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسلوا أطريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يبني لله فلن تجد له سبيلا وعجب رسول النساكي یہ بارواں رقو ہے اور یہ رقو آیت نمبر اٹھاسی سے لے کر آیت نمبر بہانوے تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں نہ تبارک تعالی منافقین کا تذکرہ فرماتا ہے اور اس رقوع کا گزشتہ رقو کے ساتھ ایک خاص طرح سے تعلق ہے اور ربط ہے اور وہ ربط یہ ہے کہ منافقین جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو مسلمانوں کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی دو مسلمان آپس میں ملیں تو سلام سلام سے پہلے ایک دوسروں کو سلام کر لیا کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جو, جو سلام کرنے میں بہت سے کام لیتا ہو اور ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سر نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسروں سے محبت نہ کرو کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہاری آپس میں محبت قائم ہو جائے گی اللہ کی رسول نے فرمایا کہ وہ چیز یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو یعنی ہر مسلمان کے لیے خواہ اسے جان پہچان ہو یا جان پہچان نہ ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی نمرہ تعالیٰ نم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے افضل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلا دو یعنی غریبوں کو اور, اسلام اور سلام کو عام کرو خواہ تم جس کو سلام کرتے ہو اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہیں مسند احمد ترمیزی اور ابود میں ہر ابو امامہ رکی اللہ تعالی عنہ سے حبیز منقول ہے کہ آپ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب و شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے ایسے بے شمار احادیث ہے مسند بزاز دبرانی معجم کبیر میں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اسی طریقے سے حر طبخر ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس میں سلام کو عام کرنے اور اس کو باہمی روایت دینے کی تاکید اور تقسیم کی گئی ہے تو منافع جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے وہ السلام علیکم کا لفظ کہتے ہیں السلام اسام سین سینف مین اسام اور اس کے معنی ہیں تباہی اور بربادی लेकिन لیکن عام مسلمان ان الفاظ کے مقصد کو نہیں سمجھ دیتے اور وہ اس لیے سمجھ دیتے کہ شاید یہ سلام کرتے ہیں تو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے پھر یہ مخصوص علمات کے ذریعے ایک دوسروں کو سلام کرنے کی تحقیق فرمائی اس لیے کہ سلام اصل میں دوسرے کو اپنے طرف سے سلامتی کے ضمانت دینے کا نام ہے کہ آپ میرے طرف سے میرے کلام کے ذریعے اور میرے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو سلامت سمجھیں یہ سلام کا مقصد ہے گویا کسی کے ساتھ یہ ایک معاہدہ ہے کہ آپ میرے طرف سے کسی طرح سے بھی تکلیف سے ہمکنار نہیں ہوں گے اسی لیے اللہ تبارک وطالعہ نے اسے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ منافقین جو تھے یہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور وہ اس طرح کے مجہور قسم کے جملے ادا کرتے اب اس رقم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ منافقین کا تذکرہ فرمایا اور یہ منافقین وہ تھے کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ مکہ سے سارے لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے اور یہ ہجرت مسلمان کے اسلام کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور یہ ہجرت ہر ہجرت کرنے والے مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے افراد قوت ایک جگہ مشتمل ہو تو کچھ لوگ منافقین وہ تھے کہ جو مکہ سے مدینہ آئے اور یہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا اور پھر یہاں سے تجارت وغیرہ کے بہانا بنا کر کے پھر پھر واپس مکہ چلے گئے اور پھر وہی, واپس وہی پہ رہے واپس نہیں آئے تو یہاں سے جانے والے لوگوں کے بارے میں مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے کہ آیا یہ لوگ مسلمان رہے یا مسلمان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیا دینا ز فرمائے فرمائے لم پھر مناسبین پھر کیا ہوا کہ تم منافقوں کے معاملے میں ہی اتنے دو جماعتوں میں بٹ گئے ہو۔ و الله ارکتہم بما اور اللہ نے ان کو الٹ دیا سبب ان کے اعمال کی۔ اور تريدون کیا تم چاہتے ہو ان تهدم الاضل الله یہ کہ را راست کے لیے اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو۔ فمن يضلل الله هو جست له سبیلا اپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی حقیقت کو مسلمانوں پہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ کاشت تم بھی کافر ہو جاؤ کما کفر جیسے کہ وہ خود کافر ہوئے ہیں فتقون پھر تم سارے برابر ہو جاؤ فلاں تخمن ہوں ابلیہ سو اب ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ حتہ جروفی سبیلّہ یہاں تک وہ اللہ کے میں ہجرت کر دیں پھر اگر وہ اس بات کو قبول کرنے سے انکار کریں تو پر پکڑو ان کو اور مار ڈالو تم جہاں پاؤں والا نسیرہ اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست اور اپنا مددگار نہ بناؤں اس لیے کہ یہ اسلام کے داغی ہے ہاں ان لوگوں کے سلون علاقوں کی جن کا تعلق اور کہ بینکم اکم و بینساخن کہ تم میں اور اس قوم میں معاہدہ ہو آپس میں جنگ نہ کرنے کا اور پھر وہ لوگ جو ہے یہاں سے جو بھاگیہ ہیں منافقین وہ ان کے ہاتھ جا کر کے پناہ لے لیں تو اس صورت میں ان کے خلاف کاروائی درست اور مناسب نہیں ہے یا دوسری صورت یہ ہے یا حکم یا پھر یہ تمہارے پاس آئے ہر صدورہم کے ان کے سینے تنگ ہو گئے ہوں یعنی اپنے اس طرز عمل پہ وہ پیشمان ہو اے یہ قاطل یہ کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرے اور یہ قاطل حقام یہ کہ وہ اپنے قوم کے ساتھ لڑائی کرے یعنی کچھ مناظرین ایسے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے لیکن تمہارے طرف سے اپنے قوم کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جگ نہیں کرنی چاہیے ولاشاء اللہ صم اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پہ زور دے دیتا تم پر ان کو مسلط کر لیتا فلاقات پر وہ پس وہ سے ضرور جنگ کرتے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ضرور تنظیم فرماتا ہے کہ ان کے حصہ وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھو فنکم پھر اگر وہ تم سے ارادہ رہے فلم پھر تم سے نارائےم السلام اور پیش کرے تم پر فلاں تو فما جعل اللہ, لکم سبیلا اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر کوئی راستہ یعنی ان کے خلاف کاروائی کرنے کا ستجون آخرینا سو اب تم دیکھو گے قوم کو یوریدون جو چاہتے ہیں امن و حکم یہ کہ وہ امن میں رہے تم سے بھی وہ امن و قمہم اور امن میں رہے اپنے قوم سے بھی کلا ردو ال الفطن تھی جب کبھی وہ فساد کی طرف ارک سوفی تو وہ اس فساد کی طرف لوٹ جاتے ہیں یہ وہ منافقین ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مصالحات تو کر دی ہے لیکن یہ مصالحات دفعہ وقتی کے لیے ہے یعنی وقتی طور پہ مسلمانوں کے آ آ آ کاروائی سے خود کو بچانے کے لیے ہے اور جب بھی ان کو اپنے قوم کے سہارے مسلمانوں کے خلاف کاروائی کا موقع ملے تو یہ ضرور مسلمانوں کے خلاف کاروائی میں حصہ لیں اللہ تبارہ کو اطلاع فرماتے ہیں ایسے منافقین کے بارے میں کہ علم یاط علوم وہ لوگ تم سے الادہ نہ رہے وہ رقو علیہ اور نہ پیش کرے تم پر سونا کے پیغام کو یقوف و عیدیہ اور اپنے ہاتھ نہ کے تو ایسوں کو پکڑو وقت لو ہوں اور قدل کر ان کو حیث و ثقتم ہوں جہاں پاؤں ان کو بولکم جالحم علوم سلطانہ مبینہ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے دی ہے تم کو ان کے خلاف ایک کھلی صنعت اس لیے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ خطرناک کہ یہ اپنے آپ کو تو مسلمانوں سے بچائے رکھتے ہیں لیکن جب بھی ان کو موقع ملے تو یہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے قوموں کے ساتھ مل کر کے وہ ان کے خلاف کاروائی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے منافقین سے زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے تو ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے بنیادی طور پہ مناسبین کا تذکرہ فرمایا ہے یا لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے ایک وہ کہ جو مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں لڑنا چاہتے لیکن مسلمانوں کی طرف سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور وہ اس عزم پہ پختہ قائم رہتے ہیں تو مسلمانوں کو حکم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے کچھ لوگ وہ ہے جو دفع وقتی کے لیے صلاح کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے کاروائی سے تو خود کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں لیکن جو ہی ان کو اپنے قوم کی طاقت پر یقین ہو جائے اور کی قوم مسلمانوں کے خلاف کاروائی کے لیے کمر بستہ ہو جائے تو پھر وہ اپنے قوم کے صفوں میں جا کر مسلمانوں کے خلاف کاروائی میں حصہ لیتے ہیں تو اللہ مسلمانوں کو ایسے بے انصاف اور احد منافقوں کے خلاف کاروائی کرنے کی اجازت دیتا ہے أعوذ بالله من الحيقون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان بمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاء ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية وسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم نيساق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما پانچ واری سورہ نے رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر بانوے آیت نمبر ستانوے تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے گزشتہ جہاد کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکامات نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس رکو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مسلمانوں کو یہ تاکید فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم قتل و مقابلے کا سلسلہ آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ شروع کرو اس لیے کسی مسلمان کے لیے کسی صورت میں یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بے, مسل... بے گناہ مسلمان بھائی پہ ہاتھ اٹھائے اس کو قتل کرنے کے غرض سے اس رکو کے میرے آیاتوں میں اللہ تبارک و وطالعہ کا ارشاد ہے کہ وہ مارکان اور کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ قتل کرے کسی مسلمان کو اللہ خطا مگر غلطی سے غلطی سے یہ ممکن ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں سے کوئی مسلمان قتل جائے قتل ہو جائے مارا جائے لیکن جان بوجھ کر کسی مسلمان سے یہ توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ کسی مسلمان کے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کریں اب اگر غلطی سے کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کیا تو اب اس کا کفارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ من قتل اور جو قتل کرے کسی مسلمان کو غلطی سے تو فتح ممن تو وہ آزاد کرے ایک مسلمان غلام کو ودیت مسلمت اور بیت بھی ادا کرے خون بہا بھی دیں الہ ہی اس مقتول کے رشتے داروں کو اللہ ہاں اگر وہ معاف کر دیں قتل کے اصل میں تین صورتیں ہو سکتی ہے ایک وہ قتل جس کو قتل آمد کہا جاتا ہے دوسرا وہ قتل کہ جو شیبۂ آمد ہوتا ہے اور تیسری قسم قتل خطا کی ہے قتل آمد وہ ہے جو ظاہر ایسے آلہ کے ذریعے سے واقع ہو جو آئینی ہو یا ایک ایسا آلہ ہو تیز دھار کی جس سے عام طور پہ دوسرا شخص قتل ہوتا ہو جان بوجھ کر اگر ایسے کسی چیز کے ذریعے کسی پہ وار کر دیا جائے اور وہ قتل ہو جائے اس وار سے تو یہ قتل احمد کلاتا ہے یعنی جان بوجھ کر کے قتل کرنا دوسری قسم ہے شبہ آمد کی شبۂ آمد وہ ہے کہ جو قسد تو ہو مگر ایسے آلہ سے نہ ہو کہ جس سے انسان کے اجزاء تفریق ہو سکتی ہو یعنی جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہو تیسری قسم قتل خطا کی ہے یہ قتل یا تو قصم ہوتا ہے اور اس میں گمان کا عمل دہل ہوتا ہے جسے دور سے کسی آدمی نے تھی چلایا یا گولی چلائی شکار پر یا کسی دوسرے جانور پر اور وہ جا کر کے اس سے کوئی انسان نشانہ بن جائے اور وہ بجائے جانور کے کسی آدمی کو جا کر کے لگے تو اس میں ہتاش مراد رہ رہ عمل ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کے یہ کام نہیں کیا پس دوسری اور تیسری دونوں قسمیں اس میں آ گئی جو آیا مذکورہ میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے دیت جو واجب ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں ہو چکا ہے کہ یہ ان لوگوں کو دی جائے گی کہ جو مختول کے ورثہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا اشار ہے اگر وہ شخص جو تمہارے ہاتھ سے مارا گیا ہے اگر وہ تمہارے دشمن کے قبیلے کا فرد ہے اور وہ تمہارے ہاتھوں سے غلطی سے مارا گیا وہ ممنون اور ہو مسلمان تو اب فتح خبر اب صرف ایک غلام کو آزاد کرنا ہے وہ ان قان امن قومین بین قوم اور اگر وہ ایک ایسی قوم کا فرد ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان و پہ ہو جنگ نہ کرنے کا فری تم مسلم تو اب خون بہا ادا کرنا ہے اس کے گھر والوں کو اور ساتھ ساتھ وہ تحریر و, و رقبت ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے سملم یچھ اب جو شخص غلام نہ پائے کہ جس کو آزاد کرے جس کا آج کے دور میں تو اب فصیہ مشاہر مطاب اب وہ روز رکھے دو مہینے لگاتار تو گنا بخشوانے کی غرض سے وکان اللہ علی منحکیمہ اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ان آیاتوں میں جو مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے اس کی فکہ کرام نے بڑی وضاحت کی ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو دیت کی بھی قدرت نہ ہو مارنے والے کو اور روز روزوں کے رکھنے کے اوپر اس کو قدرت نہ ہو تو اب اس کی بھی صورت یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ تو وہ استفار کرتا ہے قتل عمد میں صرف اور صرف یا تو اگر مقتول کے ورثہ چاہے تو اس کو سزائے موت دلوائے عدالت سے یا اگر چاہے تو خون بہاؤ سے وصول کریں یا اگر چاہے تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں اس کے علاوہ قاتل پر کوئی کفارہ نہیں ہے اللہ تبارک مطلب کاشیل ہے اور جو کوئی قتل کرے گا مؤمنن کسی مومن شخص کو متعم میں دن جان بوجھ کر جگہ جہنم ہے خور دفا وہ صدا پڑا رہے گا اس میں و و علیہ اور اللہ تبارک و تعالی اس پر سے ناراض ہوگا والا عن اور اللہ نے ایسوں پہ نانت کی وہ اور اللہ نے ایسوں کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے یا وہ لوگوں جو ایمان والے ہوں اذا ضربتم تم کی سبھی جب تم اللہ کے راستے میں حالت کے سفر میں ہو فتحب پر کر لیا کرو ولا تقولوا اور نہ کہو لمن وشخص کو انقا الیکم السلاما جو تمہیں سلام کریں کہ نست المؤمنه کہ تو مؤمن نہیں ہے مسلمان نہیں ہے یہ جو ایتیں ہیں ایک خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خریہ ایک جماعت مسلمانوں کے کفار کے سرکوبی کے لیے भेजा راستے میں ان کو ایک قبیلے کا چرواہا ملا اس قبیلے کے چرواہے نے کیونکہ بکریاں جلا رہا تھا اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر کے السلام علیکم کہا مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی کافر ہے اور اپنی جان اور مال بچانے کے غرض سے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اس لیے اس کو مار ڈالا اور اس کے مویشی وغیرہ اور اسباب وغیرہ انہوں نے لے لی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور یہ تاخیر فرمائیں کہ جب ایک شخص اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر لے تو پھر تمہیں تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں محض اپنے خیال اور اپنے گمان پر چلتے ہوئے کسی کے جان لینے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے احساس ہیں تب عرض الحیات دنیا کیا تم دنیا زندگی کے اسباب چاہتے ہو تو فائن اللہ مغان بسیرہ اللہ کے ہاں بہت ساری غنیمتیں ہیں ایسے تم بھی اللہ نے بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے تو جن مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ معاملہ سرزد ہوا تھا اللہ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے آئندے کے لیے مسلمانوں کو محتاط رویہ اپنانے کی تاکید فرمائی برابر نہیں بیٹھے رہنے والے مسلمانوں میں غیر و اول ضرور سے ان کے جن کو کوئی عذر ہو ازر ہومجاہدین اللہ اور وہ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں بے اموال اپنے مانوں کے ذریعے اپنے جانوں کے ذریعے فضل اللہ المجاہدین بے اللہ نے بڑی فضیلت دے رکھی ہے لڑنے والوں کو اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنے جانوں کے ذریعے حضل قاعدین بیٹھنے والوں پر درا ایک دراجہ اور اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے فض اللہ المجاہدین علیم عظیمہ اور اللہ نے زیادہ کیا لڑنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کا تو اللہ تبارک کو اطالعہ کے راستے میں جو لوگ اپنے جان اور اپنے مال کے ذریعے دین اسلام کے سربلندی اور تبلیغ کے ذریعے جدوجہد کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ اجر ہے ان لوگوں کے بدلے مقابلے میں کہ جو لوگ مسلمان تو ہیں لیکن بیٹھے ہوئے اللہ کی دین کے دین کی سربلندی کے لیے جد جہد نہیں کرتے لیکن اس سے وہ لوگ مستثنا ہیں کہ جو لوگ عزر رکھتے ہوں اور وہ ازر یا تو بہت زیادہ بڑھاتا ہے یا وہ خواتین ہوں یا پھر وہ بچے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاد ہے اللہ کے طرف سے درجے ہیں اور معرتن اور بخش ہیں اور رحمۃن کی مہربانی ہے اللہ غفور اور اور ہے اللہ بخشنے والا بڑا مہربان یعنی بخشش تو ان مسلمانوں کی بھی ہے جو راہ خدا میں جہاد نہیں کرتے ضرورت کے موقع پہ لیکن جو ضرورت کے موقع پہ راہ خدا میں اپنے جان اور مالوں کو لڑاتے ہیں وہ سب سے افضل ترین لوگ ہیں وأخذ درنا الحمد لله رب العالمين قوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستزعفين في الأرض قَالُوا أَرْضُ اللَّهِ فِيهَا مَأْوَاهُمْ <مصيرًا> بارے سورہ نساء یہ چود رو ہے اور یہ رقو آیت نمبر ستانوے سے لے کر آیت نمبر ایک سو ایک تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک شان بیان فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و وطالعہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کے طریقوں کا ایک زندہ نمونہ ہوتا ہے اور وہ یہ صرف نہیں کہ وہ خود نمونہ رہتا ہے بلکہ وہ آس پاس اپنے ماحول کو بھی اللہ کے ان پیارے حکموں اور اللہ کے رسول کے پیارے طریقوں سے معطر رکھنے کی کوشش کرتا ہے یعنی وہ دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتا ہے اور ان کو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کی طرف راغب کرتا رہتا ہے لیکن اگر ایک مسلمان ایسا ہے اور ایک ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں اس کے لیے اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے ایک ایسے ظالمانہ اور کافرانہ معاشرہ ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس معاشرے کو اللہ کے حکموں کی ادائیگی کی غلط سے طرح کرتے ہیں اس لیے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکموں کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی اب جو لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہوں کہ ہم اللہ پر اور آخر پریمان رکھتے ہیں اور پھر بھی وہ اللہ کے حکموں کی ادائیگی کے لیے اپنے علاقے اور اپنے ملک کو چھوڑنے پہ تیار نہ ہو ایسے علاقے اور ایسے مجلس اور ایسے جگہ کہ جہاں رہ کر ان کے لیے اللہ کے حکموں پر منظر ہونا ممکن نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ خود کے ساتھ بے انصافی کرنے والے ہیں چنانچہ حکم یہی ہے کہ جہاں مسلمان کے لیے اللہ کے حکموں پر عمل پیراہی ممکن نہ ہو وہ اس جگہ سے ہجرت کر جائے دوسری جگہ سے چلا جائے جہاں وہ آزادانہ طریقے سے اللہ کے حکموں پر عمل پیراہی اختیار کر سکے چنانچہ اللہ کا اختیار ہے ان بے شک وہ لوگ ملکوں جن کے جان نکالتے ہیں فرشتے ظالمی انفسین اس حالت میں کہ وہ اپنے آپ کا برہ کر رہے ہو قالو وہ فرشتی کہتے ہیں فی ما کنتم کس حال میں تی تم قالو یہ کہتے ہیں کننا مستظفین فی الارب کہ ہم تو بے بستے اس ملک میں یا اس زمین میں قالو وہ فرشتی کہتے ہیں اَنَمْ تَقُنْ عَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَتًا كَا نَحِي اللہ اللَّهِ كِسِرْ زَمِينَ كُشَادًا فَتُوْحَاجِرُ فِيهَا پَسْتَا کہ تم چلے جاتے اس کے طرح اللہ فرماتا ہے تو ہم جہنم سو ایسو کا ٹھکانا آگ ہے سیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے پہنچ جانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس شدید عذاب سے مستثنا فرمایا ہے اللہ کا احساس ہے الدینہ مگر وہ لوگ حسین مین الرجال جو بے بس ہیں مردوں میں یعنی وہ حجرت پہ قادری نہیں ہے اور سلاقی کے چھوڑنے پہ فادری نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ون نے اور خواتین میں سے اور بچوں میں سے لا لاستن کہ جو کوئی بھی تدبیر اختیار کرنے کا احتیار آپس میں احتتاب نہ رکھتے ہو ولا یہ تدنا اور نہ وہ جانتے ہوں کہیں کا راستہ سو یہی لوگ ہیں اصل اللہ, ہو اللہ سے امید ہے یہ کہ اللہ ان کو کرتے ہیں اللہ غفورا اور اللہ معاف کرنے والا, اب, بخشنے والا فی اللہ یجد فی الارض اب جو لوگ اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کی غرض سے اپنے علاقوں کو یا اس جگہ کو جہاں اس کے لیے اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہی ممکن نہیں ہے اور وہ ہجرت کرنے پر اس جگہ کے چھوڑنے پر قدرت رکھتا ہوں اور اس کے باوجود وہ دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتے اس جگہ کو نہیں چھوڑتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا میں ہجرت کر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو وسیع تر مال عطا فرمائے گا خوشحالی اور راحت عطا فرمائے گا سبیل اللہ ہے اور جو کہ وطن چوڑے اللہ کے راستے میں یجد فی اور مرا ومن کثیر وہ پائے گا اس کے مقابلے میں بہت سارا مال غنیمت وسعت اور وسعتیں اور میں یہ حرج میٹھی مہاجرن اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ رسول ہی اللہ اور رسول کے طرف یعنی اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو زندہ کرنے کے برسے سن مجد پھر اس کو اسی حالت مہاجرت میں موت آئے اللہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو چکا پکان اللہ غفور اور رحیمہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا صحیح بخاری اور مسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ من حجر اللہ المہاجر یعنی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لہذا وہ شخص جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کو چلا جاتا ہے اپنا گھر تو کر لیتا ہے لیکن دوسری جگہ جا کر وہ اللہ کے منع کی ہوئی امور سے باز نہیں آتا تو وہ حقیقی معنوں میں مہاجر گرانے کا مستحق نہیں ہے حدور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار ہے آپ نے فرمایا کہ المسلم نے ملنے سانی وہی کہ کامل مسلمان وہ ہیں کہ جس کے زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے سارے مسلمان محفوظ رہے اور جب یہ ایسے ہجرت کرنے والے دوسری جگہ جا کر لوگوں کو ایزا پہنچائیں گے اپنے زبان کے ذریعے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے تو پھر یہ مسلمان, مسلمان کامل نہیں ہیں کہ جس کو ایک ایسے سب نے شامل کر دیا جائے کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے المذکورہ میں اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اونو بللہ یمینا شریفو نواب دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ پارے سورائ نی یہ پندرہ رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر ایک ایک سے لے کر آیت نمبر ایک پانچ تک کی آیتوں پر مشتمل ہے عایاتوں میں اللہ تبارک و وطالعہ نے مسلمانوں کے لیے نماز میں آسانی کا حکم بیان فرمایا ہے جب وہ حالت سفر میں ہو یا جب ان کو دشمن کی طرف سے کوئی خوف لاحق ہو سفر کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ جب ایک شخص اپنے گھر سے سفر کی نیت سے نکل جائیں فوبہ کے آرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا ارادہ اڑتالیس میٹ سے زیادہ دور جانے کا ہو تو اپنے آبادی سے نکلنے کے ساتھ ہی جب اس پر کوئی نماز کا وقت آ جائے تو اب بجائے چار رکعت فرض نماز پڑھنے کے وہ دو رکعت فرض نماز ادا کریں سنت وغیرہ کی ادائیگی کی کے لیے اگر وقت ہو تو ادا کر لیں لیکن اگر اس کی وجہ سے سفر میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو یا دوسرے ساتھیوں کو کوئی تکلیف ہو جو سفر میں ساتھ شامل ہے تو پھر معاف ہے لیکن عشاء کے نماز کے بعد جو سلاط الفطر ہے یعنی مطر کی نماز وہ ضرور ادا کریں اثر دو نمازوں میں ہے ظہر اور اثر میں یعنی چار رکعت کے بجائے دو رکعت فرض ادا کیے جائیں گے اور مغرب اور فجر کی نماز میں قصر نہیں ہے اس لیے کہ مغرب تین رکعت ہے اور تین کا ادا نہیں ہوتا فجر ایک ہے اور اسی طریقے سے ایک کا بھی ادا دو رکعت ہے اور دو کا ایک رکعت نماز منقول نہیں ہے ظہر اثر اور عشا کے جو چار رکات نمازیں ہیں اس میں اد نماز کا حکم شریعت میں دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ اضافہ رب تم پھر اور اور جب تم سفر کرو زمین میں فلاح السلیکم بس نہیں ہے تم پر جو نا ہن کوئی گناہ ان تفصر میں سلاح یہ کہ کچھ کم کرو نماز میں سے جس وقت یہ آیاتی نازل ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کا کوئی بھی سفر خطرے سے خالی نہیں ہوتا تھا یہ ہو سکتا ہے کہ سفر کے دوران کفار ان پر حملہ اور ہو اس لیے اللہ تبارک و وطالعہ نے اس اندیشے کا بھی آنے والے آیاتوں میں تذکرہ فرمایا ہے کہ انختم اگر تم کلر ہو کہ ستائیں گے تمہیں وہ لوگ جو کافر ہیں یہ غالب احوال کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا لیکن عمومی حالت میں بھی اگر سفر پر عمل ہو تو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے جسے قبول کر لینا چاہیے اگر اڑتالیس میل جو کہ تقریباً بہتر تہتر کلو میٹر کا راستہ بنتا ہے اس سے زائد جانے کا سفر ہو تو پھر نماز میں قصر ہوگی جہاں پہنچ کر اگر اس نے 15 دن سے زیادہ وہاں رہنا ہے تو پہنچتے ہی وہ پورا نماز پڑھنا شروع کریں لیکن وہاں پر جہاں کے لیے اس نے سفر کرنا ہے وہاں پر پہنچ کر اس کے 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو پھر باقی دن بھی وہاں قیام کے میں بھی یہ قصر کی نماز ادا کرے گا مدینہ بے شک کافر تمہارے سرحد دشمن ہے وہ ایزا کن تفیحم اور جب آپ سے سرم لوگوں میں موجود ہو تو احمد لمس وال بس آپ کڑا کرے ان کی یہ نماز فلطخم تو عفتمن تو چاہیے کہ ایک جماعت ان کی کڑی ہو ماں کا آپ کے ساتھ یعنی صحابہ کران کے مسلمانوں کی ولی خزو اسلحہ اور چاہیے کہ وہ ساتھ رکھے اپنے اسلحہ کو یہ نماز خوف کے متعلق حکم ہے گزشتہ آیات میں سلاط قصر اور اس آیات میں صلاح خوف ہے کہ اگر مسلمانوں کے فوجیں کفار کے فوج یا لشکر کے ساتھ آمنے سامنے ہو اور مسلمانوں کے لیے ان سے چشمپوشی جی اختیار کرنا یا غفلت برتنا ممکن نہ ہو تو پھر اس بارے میں حادث میں مختلف صورتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے ان میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر مورچوں میں قائم فوج یا مجاہدین کی دو حصے کر دی جائیں ایک تو دشمن پر نظر رکھنے کے لیے مستحد اور تیار کڑو ہے اور ایک جماعت اپنی نماز ادا کریں جب یہ نماز ادائیگی سے فارغ ہو جائیں تو پھر یہ مورچوں میں چلے جائیں اور جو مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دشمن کے مقابلے میں وہ آ کر کے اپنی نماز کو ادا کریں دوران نماز یہ اپنی ضروری, ضروری اسلحے کو اپنے پاس رکھیں اس لیے کہ حالت جنگ میں ایک صورت تو یہ ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ سلاد خوف سفر کے دورانی میں پیش آیا ہے یعنی اتنا دور سفر میں ہیں یہ مجاہدین یا یہ فوج کہ جہاں پر ان کے لیے مکمل نماز نہیں بلکہ نماز قصر ہو تو اس کی ایک صورت بھی ہے کہ دوگانہ نماز میں یعنی دو رکعت دو رکع والی نماز میں امام کڑا ہو جائے اور وہاں پر موجود سپاہیوں کے فوج کے یا پھر مجاہدین کے ایک گروہ دشمن کے مقابلے میں کڑا ہو اور ایک گروہ امام کے ساتھ آ کر کے ایک نماز پڑھ لیں ایک رکعت نماز پڑھ لیں جب امام دوسری رکعت کے لیے کڑا ہو جائے تو یہ گروہ یا یہ جماعت سلام پھرے بغیر مورسو میں جا کر دشمن کے مقابلے میں کڑے ہو جائے اور وہ آ کر کے امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو جب امام اپنا سلام پھیر دے تو یہ لوگ سلام پھیرے بغیر مورسو میں چلے جائیں وہ لوگ اپنی ایک رکعت نماز ادا کر لیں اور جب وہ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ لوگ اپنے ایک نماز جو ان کی رہ گئی تھی وہ ادا کر لیں ایلا الادا طور پہ نماز کے دورانیے میں دورانی اتنے, ب... اتنے بڑے پیمانے پہ نقل و حرکت ان کی نماز کے لیے فساد کا باعث نہیں بنتا اس لیے کہ یہ حالت جنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فلتم تو من چاہیے کہ ایک جماعت ان دشمنوں کے مقابلے میں دو... ہوں اور ہوں اور ساتھ ہی اپنا اسلحہ بھی رکھیں اور ایک جماعت وہ آ کر کے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور نماز کے دوران میں ولی خلو اسلحہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں فا سجدو پھر جب یہ سجدہ کر لیں یعنی نماز ادا کر لیں فلی چاہیے کہ یہ پیچھے چلے جائیں یعنی مورچوں میں ولطاطفتخا اور چاہیے کہ وہ دوسری جماعت آ جائیں لمبی وسلو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فلی وسلو ماں کا وہ کے ساتھ نماز پڑھیں یعنی دوسرے قید میں شامل ہو ولی خل اور چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان پاس رکھیں وہ اسلحہ اور اپنے ہتھیار کو بھی اس لیے کہ ودلبین کفرو چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں لو کسی طرح سے تم بے خبر ہو جاؤ ان اپنے اسلحہ سے و حم اور تم پر کچھ گناہ نہیں انکان علیکم کم اظمت اگر تم کو تکلیف ہے بارش کی وجہ سے اور کم تم مرغا یا تم بیمار ہو انتلحت یہ کہ تم اتھار رکھو اپنے اسلحہ کو خضو خدر اور اپنے ضرورت کے بچاؤ کا سامان پاس کو ان اللہ مہینہ بشک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار رکھا ہے روایت میں آتا ہے کہ ہمائے کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قاضے میں تھے نماز کا وقت ہوا تو نماز چونکہ عام ترین فرائد میں سے ہے جن کا جس کا کسی صورت میں معافی کا حکم نہیں ہے تو مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے کڑے ہوئے کفار ان کو دیکھ رہے تھے کہ بھائی وہ نماز میں بالکل دنیا و مافی سے بے خبر ہو کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور وہ دیکھتے رہے ہیں مسلمانوں نے نماز ادا کی تو نماز سے فراغت کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے ایسی سیکھ سے فائدہ نہ اٹھا کر کے انہوں نے افسوس کرنا شروع کیا کہ ہمیں تو ان مسلمانوں پر نماز کے دوران ہی حملہ اور ہو جانا چاہیے تھا اس لیے کہ ان کے پاس تو نہ اسلحہ ہے اور نہ ان کی توجہ دائیں پائی تھی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ دوسری نماز کے دوران ہی میں مسلمانوں پہ حملہ اور ہو جائیں گے لیکن اللہ نے دوسری نماز کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے مسلمانوں کے لیے یہ حکم نازل فرمایا کہ بھائی جب نماز ادا کرنا شروع کرو تو ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں مستحد اور تیار رہو اس لیے کہ کافر چاہتے ہیں کہ تم پر ایک بار ہی حملہ اور ہو جائے ف عضا فبی تم پھر جب تم نماز پڑھ چکو فض کر تو یاد کرو اللہ کو قیامن کرے ہوئے بھی بخوضاً اور بیٹھنے کی حالت میں بھی والا جنوبی اور اپنے کروٹوں کے بلبی یعنی لیٹتے ہوئے بھی یعنی ہر حال میں قیام میں اور بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو فضت تم پر جب تم مطمئن ہو جاؤ یعنی تم پر سے دشمن کا خوف جاتا رہے فاقی مسلاتا تو درست طریقے سے نماز قائم کرو اس لیے کہ نماز کو ٹھیک طریقے سے اسی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ اپنے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ وہ دلی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہو اور ظاہر بات ہے کہ یہ دشمن سے مقابلے کے دورانیے میں ممکن نہیں ہے تو اللہ نے دشمن کے ساتھ مقابلے کے دورانیے میں تو یہ آسانی عطا فرمائی کہ وہ دائیں بائیں اگر گھوم جائے تو اس سے ان کی نماز میں کوئی قدر واقعہ نہیں ہوگا لیکن جب وہ مطمئن ہو جائے اور دشمن کی طرف سے بھی خوف ہو جائے تو اب نماز کو اسی طرح سے ادا کریں جس طرح ادا کرنے کا حکم ہے یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ موبوتا بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرض نماز کے لیے ایک وقت وقت مقرر کیا ہے اور جو شخص فرض نماز کو اس کے مقرر وقتوں میں ادا نہیں کرتا بلکہ دو فرض نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرتا ہے یا زیادہ نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرتا ہے اپنے آسانی کی خاطر تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میرے نافرمانی کی اس لیے کہ میرا طریقہ تو یہی ہے کہ ہر فرض کو اس کے مقرر وقتوں کے اندر ادا کیا جائے اللہ کے احشاد ہے غلط ہی نو ففتہ قوم اور ہمت نہ ہارو اس قوم کے پیچھا کرنے میں ان تو قون اگر تم بے ارام ہوتے ہو فن المون کمات المون تو بے بھی بے ارام ہوتے ہیں جس طرح تم بے ارام ہوتے ہو اور ان کے بے آرامی شیطان کی خوشنودی ندی کے لیے ہے صرف دنیا کے کی حصول کے لیے ہے اور تمہارے بے آرامی اللہ کے رضا کے کی حصول کے لیے ہے اور اپنے آخرت کی بہتری کے لیے ہے تو تمہارا مقصد ان کے مقصد کے مقابلے میں بہت اعلی ارفا ہے لہذا تمہیں اپنے ان طور سے بے آرامی کو خاطر میں نہیں لینا چاہیے اس لیے کہ بطر یوں نہ ملو مالا ارجن اور تم کو اللہ سے وہ امید ہے جو ان کو نہیں ہے وہ قان الباح و اور ہے اللہ تبارک و تعالی جاننے والا حکمت والا کہ ایک مسلمان جو مشقت برداشت کرتا ہے اس پر اس کو اللہ عطا فرماتا ہے اور اللہ کا وہ اجر لامتنعی ہے اور افار جو مشقت برداشت کرتے ہیں وہ شیطان کی خوشنودی ندی کے لیے اور شیطان کی خوشنودی ندی نرا دھوکا ہے فرحب کاری ہے اور نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے مانگ کے بارش صورۂ نثار کی یہ سولہ رقو ہے اور یہ رقو آیت نمبر ایک سو پانچ سے لے کر آیت نمبر ایک سو تیرہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو ہمیشہ حق کہنے کی تاکید فرماتا ہے اور ہمیشہ آدل انصاف اور رواداری کا حکم دیتا ہے اور کسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو خیانت کرنے کا اجازت نہیں دیتا اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان خیانت کا ارتکاب کرے گا تو قیامت کے دن اس کا کوئی طرفدار نہیں ہوگا انج, یہ جو آیا ہیں ان آیاتوں کے شان نزول کے متعلق احادیث میں روایت آتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے چوری کر دی اور اس شخص کا نام روایت میں مختلف آتا ہے بعض روایت میں اس کا نام تاما اور بعض میں بشیر آتا ہے اور یہ قبیلے بنے بریق کا ایک شخص تھا اور انہوں نے انصار کی ایک زرحا چڑا لی جب اس کا شوقہ ہوا تو اس نے اس چوری کے بے نقاب ہونے کے خطرے کے پیش نظر وہ زیرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دیا اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا ان سب نے کہا کہ زیرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اور اس نے کہا کہ بنی انگریز نے زیرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے بنی ظفر اور بنی ابریق یعنی تومہ یا بشیر وغیرہ ہوشیار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور کراتے رہے کہ چور یہودی ہی ہے اور وہ تومہ پر الزام لگانے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے چکنی چھپڑی باتوں سے متاثر ہونے لگے اور قریب کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کا فرد جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نظر فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی واضح واضح فرمائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کلام کے فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے کسی دوسری کے چیز کا اپنے حق میں فیصلہ کروا لے عدالت سے یا حاکم وقت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عدالت یا حاکم وقت کے فیصلے سے وہ چیز اس شخص کے لیے حلال نہیں ہوتی جس کا یہ نہیں تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں تو میرے پاس اپنے اختلافی مسائل کو دے کے آتے ہو اور میں تمہارے ظاہری کلام کو سن کر اور ظاہری تحقیق کی بنیاد بنیادی فیصلہ کرتا ہوں لیکن تم میں سے اگر کسی شخص نے اپنے کلام قوت سے کسی دوسری کا حق دبانے میں کامیابی حاصل کر لی اور میں نے اس کے لیے فیصلہ کیا تو یہ نہ کہو اور نہ سمجھو کہ میرا وہ فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ چیز اس کے لیے حلال گئی بلکہ وہ حرام اپنی جگہ حرام ہی رہے گا راج اللہ تبارک وطح کا خیال ہے انا انزلنا کتاب بے شک ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب بلحاقی سجی لتا حکمہ بین انا سے تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں بے ماں اس کے مطابق اراۃ اللہ ہو جو تجھ کو اللہ نے سمجھایا ہے ولا کپ الخا ان اور تو نہ ہو جانا دھوکہ بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا یعنی طرف داری کرنے وسطف اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بشش مانگیے اور مت جگڑی ان لوگوں کی طرف سے یہ قانون دے اپنے, ساتھ کرتے ہیں اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں ان اللہ حبن من بے بشكل اللہ کو پسند نہیں ہے جو کوئی ہواز اور گناہ گار تو اس نے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص اختلافی مسائل میں تسیہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے اور ان کے وکالت کرنے والوں کے لیے یا با الفاظ دیگر وکیلوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اگر ان کے سامنے کسی فریق کا گناہ گار ہونا واضح ہو تو وہ اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ وہ گناہ گار ہیں تو اللہ کہاں گناگار ہی رہے گا اگرچہ کوئی وکیل اپنے قوت کلامی کے ذریعے اس کو عدالت سے بے گناہ ثابت کیوں نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے کہ مسلمانوں ولا تجا دل اندینہ اور طرفداری مت کرو ان لوگوں کی طرف سے یخطانون قانون جو اپنے ساتھ دھوکا کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنے ساتھ دوکا ہے اور اگر اسی طرح مسلمان ظالموں کو بے گناہ ثابت کرتے رہیں گے تو پھر معاشرے کے اندر فساد پھیلتا رہے گا اس لیے یہ ظالموں کو یقین ہو جائے گا گناگاروں کو یقین ہو جائے گا کہ بھائی ہم کتنی ہی بڑے پیمانے پر گناہ کیوں نہ کریں بہرحال ہمیں بے گناہی ہمارے بے گناہی ثابت ہو جائے گی اور ہم پھر آزاد ہو جائیں گے تو اس طریقے سے ظلم اور بے انصافی کرنے والوں کو شع ملے گی یستخون امینا سے وہ شرماتے لوگوں سے اس لیے اپنے آپ کو بے گنا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ولاث ان کو اللہ سے حیا نہیں آتی اقوام آہوم اور ان کے ساتھ ہے ضوبئی دونوں یہ وہ مشورے کرتے ہیں راتوں کو ما ایسے باتوں کا لا ذائقہ من القوم کے مین القول کہ ان کے ان باتوں سے اللہ راضی نہیں وقان اللہ مولون محیطہ اور ہے اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب اللہ کے گرفت میں ہیں تو جو گناہ گار اپنے آپ کو باوجود گناگار ہونے کے بے گنا ثابت کرنے کے لیے مشاورت کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کہا جائے یوں کہا جائے یہ طریقہ اختیار کیا جائے وہ تو لوگوں سے اپنے آپ کو پاک ظاہر کر دے گا اور لوگوں کے مقابلے میں وہ بے گنا ثابت ہو جائیں گے لیکن اللہ ان کو جانتا ہے اور ان, آ... ان کے سے ہے اللہ کا ارشاد ہاں انتم تم ہا سنتے ہو تم ہی تو لوگ ہو جاد کہ تم ان کی داری کرتے ہو فی الدنیا ہوئی زندگی میں لیکن قیامہ پھر کون طرف داری کرے گا ان کے طرف سے قیامت کے دن اللہ کے ہاں امن یقون علیہ وکیلا یا کون ہوگا ان کا وکالت کرنے والا اور ان کا کارساز اور میں یامل اور جو کوئی کرے گا گناہ اویسلم یا اپنے اوپر ظلم کرے گا یعنی کسی ز... ذاتی گناہ کے علاوہ اگر وہ کوئی کسی اور نوعیت کا جرم کر لے تو میں استافر پھر اللہ سے استغفار کر لیں تو یہ جد اللہ وفور الرحیمہ وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا تو بجائے اس کے کہ اس جھوٹ کو سچ ثابت کرے اللہ فرماتا ہے کہ میرے ہاں اس کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ وہ استغفار کر لیں میں اس کے گناہ کو بس دوں گا ما یکب عسمن اور جو کوئی کرے گناہ یکسب علا وہ برائی کرتا ہے اپنی ہی حق میں وقان الب علیمن حکیمہ اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا وام یق سب حتی اور جو کوئی کرے گناہ خطا اور عسمن یا گناہ سما ہی بڑی پھر اس کا تحمت لگا دے کسی بھی گناہ پر فقط عمل بخطان و اسم مبینہ تو یہ سر لیا ایک بڑا طوفان اور سریح گناہ تو اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تہمت لگانے کی ممانعت فرمائی ہے کہ یہ بہت بڑی ذرفی ہے ظلم ہے کام ایک کریں اور پھر اس کو کسی دوسرے شخص کے ذمہ لگا دیں تو یہ جھوٹ بھی ہے اور یہ بے صافی بھی ہے اور یہ ایک بے گناہ شخص کو گناہ گار ثابت کرنا بھی ہے تو یہ کئی حوالوں سے ایک مسلمان کے پاک اور صاف زندگی کو تارگار بنانے کی کوشش کرنا ہے جو کہ اللہ کے نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے الحمدللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لأمت خائفة منهم أن يظلوك وما يظلون إلا أنفسهم وما يظرونك من شيء پانچ پار کی سترہ رکو ہے اور یہ رقو آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر ایک تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور اس خطاب میں اس گزشتہ رقو کے تفسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھا ہوا ہے پہلے رقو میں یہ بات ہو گزری ہے کہ جن لوگوں نے خیانت خود کی تھی اور پھر اس خیانت اور چوری کا الزام ایک بے گناہ غیر مسلم پہ لگایا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے وہ لوگ سرگر میں عمل رہے اللہ تبارک وطالیہ نے اس رکو میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ہم نے آپ پہ بڑا فرد و کرم کیا کہ آپ ان لوگوں کے باتوں میں نہیں آئے ورنہ وہ لوگ تو آپ کو ناکامی سے ہم کنار کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ آپ کو کیا ناکام بناتے بلکہ وہ خود ناکامیوں سے امکنار ہو گئے اور اپنے فرید کے آپ ہی شکار ہو گئے اللہ تبارک وطالعہ کا خیال ہے وَلَوْ لَا فضل اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل و رحمت ہوں اور اس کی رحمت لحمت و افتما کر چکی تھی ان میں سے ایک جماعت الع کا یہ کہ آپ کو بہکا دیں وَمَا یلونا اور وہ بہکا نہیں سکتے اللہ مگر اپنے آپ کو ماون کمنشئے اور وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس لیے کہ وہ انضل اللہ اور اللہ نے اتاری آپ پر کتاب یعنی قرآن ون اور دانے کی باتیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ اور وہ اللہ تکن تالم اور وہ جو یعنی باتیں وٹا نفضل اللہ علیہ کا اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے تو اس آیت میں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے اور رسولوں سے ایک ایسا کام سزد نہیں ہونے دیتا کہ جو گناہ کے زمرے میں آتا ہو اگر کوئی شخص یا کوئی قوم پیغمبر کو بہتانے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پہ اپنے رسول اور پیغمبر کی رہنمائی فرما کر درست امور کی طرف ان کو متوجہ فرما لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے لا لاہ رفی کن من ہوں ان کے اکثر مشورے کوئی اچھی نہیں ہے صدن مگر جو کوئی کہے صدفہ کرنے کو او معروف یا کسی نیکی کے کام کو او اسراہم بین الناس یا لوگوں کے درمیان سودا کرانے کو یعنی اگر ان امور کے آپس میں سرگوشی کی جائے تو ان میں خیر ہی شیر ہے وہ میں یہ فال زیادے کا وجوہ امرباط اللہ ہے اور جو کوئی یہ کام کرے اللہ کے کی خوشی کے لیے فصوف اجراً عظیمہ سو ہم جلد اس کو بہت بڑا اجرتا فرمائیں گے اللہ تبارک مطالعہ کے راستے میں سب اور خیرات کرنا اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو بہت زیادہ ترغیب دی ہے کہ اگر کسی اور کے پاس راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو سوائے ایک کھجور کے دانے کے برابر یا ایک کجور کا دانا ہی کیوں نہ ہو اگر وہ نیک نیتی سے اس کو خرچ کرے گا تو اللہ اس کو روز مشر خود کے بہار کے جتنا سوابطہ فرمائے گا دوسری جو بات اللہ نے شاید فرمائی ہے کہ اور معروف یا نیکی کی بات یا نیکی کا کام کسی کو سمجھا دیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی کسی نیکی کی کام کے کام کی طرف کسی کو راغب کرنا ایسا ہے جیسا کہ خود نیکی کا کام کرنا یعنی جس طرح براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے کام کی کرنے پر اجرت فرماتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی کام کے طرف ترغیب دینے والے کے عمل کا بھی اس ترغیب دینے والے کو اتنی ہی فرماتا ہے اور اسلحہ بین انداز یا لوگوں کے درمیان سزا کرانے کے غرض سے دو مسلمان بہی اگر ناراض ہوں اور ان کے درمیان صلح کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث عمل قرار دیا ہے چنانچہ جی ایک حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں کو نفل روزوں اور نفل نمازوں اور نفل صدقات اور خیرات سے بھی افضل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے یہ حدیث ترمیزی اور مسند احمد میں ہے اور میں یوشا فطر رسول اور جو بھی مخالفت کرے کی من بعد ما بعد اس کے کہ اس پر سیدھی بات کھل چکی وہی غیر سبیل المؤمنین اور وہ چلے مسلمانوں کے راستے کے برخلاف تو نولیہی ما ماتب ہم اس کو حوالہ کر دیں گے اسی طرف کے جس طرف کو اس نے اختیار کیا یا ہم اس کو وہی پہنچا دیں گے جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے وہ نسلی جہنم اور اس کا ٹکانا آگ ہے وہ صاف اور وہ بہت بری جگہ ہے پہنچ کی تو جو بندہ اپنی نیت کے مطابق نا فرمانیوں کی طرف قدم بڑھانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہ راستے آسان کر لیتا ہے نا فرمانیوں کے کام اس کے لیے آسان کر لیتا ہے اور اگر کوئی شخص فرما برداری کی طرف نیتی کے ساتھ قدم بڑھانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہ نیکی کے کاموں کے لیے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما لیتا ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتا ہے اپ نے فرمایا کہ نیکی کے کام کے کرنے کے ارادے پر ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پانچویں پارے سور کی یہ اٹھارہ رکو ہے اور یہ اٹھارہ رکو آیت نمبر ایک سو سولہ سے لے کر آیت نمبر ایک سو ستائیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکوں میں اللہ تبارک وطالیہ نے بنیادی طور پہ توحید کا ذکر فرمایا ہے اور توحید اس چیز کا نام ہے کہ اللہ اپنے ذات اور اپنے مخصوص صفات میں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور جو بھی شخص اللہ کے ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرے گا تو گویا وہ اللہ کے حق کو چیننا چاہتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ایسے حیرانت کرنے والے کے معافی نہیں فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی اس بات کی بھی وضاحت فرماتا ہے کہ انسانوں کو اللہ کے ساتھ شرک کے کرنے پر شیطان آمادہ کرتا ہے اس لیے کہ شیطان جب اللہ کے رحمتوں سے نا ہوا اور اس کی بنیاد انسان قرار پایا تو اس نے اللہ کی حضور کڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قسم اٹائی کہ میں بھی اس انسانوں کو آرام سے نہیں رہنے دوں گا اور ان میں سے ایک بہت بڑا حصے کو حصہ اپنا ہم نوا بنا لوں گا سناچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے ان اللہ بے شک اللہ لا یا فرو نہیں بخشتا یوشور کبھی یہ کہ جو بھی اس کا شریک کرے جو اللہ کے شریک کرتا ہے کسی کو تو اللہ اور شریک کرنے والے کو کی معافی نہیں فرمائے گا اگر اسی شرک پر اس کے موت واقع ہو جفر و مادو نہ جانے اور بخشتا ہے اس کے سوا لشر جس کو چاہے اللہ چاہے تو کسی کی گناہ بالکل معاف کر دیں اور اللہ چاہے تو اس گناہوں کی سزا قیامت کے دن اس کو دے دیں اور پھر جنت میں بیچ دیں لیکن شرک ایک ایسی بے انصافی ہے کہ جہنم میں جل کر بھی یہ گناہ معاف نہیں ہے اللہ کا شان ہے وہ میں یو شریف اور جو کوئی ش... جس نے بھی شریف ٹہرایا اللہ کا کام داحدہ تو وہ گمراہ ہو گیا بہت دور کے گمراہی میں پڑھ کر دوسری جگہ اللہ تبارک نے احساط فرمایا ان شردہ شریف بال فقط حرم اللہ علیہ الجنہ کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا شرک کے دو قسمیں ہیں جی ایک تو شرک کے وہ ظاہری قسم ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجڑا کرے اور اس کی عبادت بجا آئے اس نیت سے کہ جس طرح اللہ کا ساز ہے یدی کا ساز ہے میرا کام کرے گا اور جس طرح اللہ رزاق ہے تو یہ بھی رزاق ہے مجھے رضف دے گا جس طرح اللہ شافی ہے تو یہ بھی شافی ہے یہ مجھے صحت یاب کرے گا اور یا یہ مجھے خوشحالی عطا فرمائے گا تو جس نے بھی اللہ کے ان ذاتی صفات کو کسی اور میں جان کر اس کی پوجا کی تو اس نے شرک کیا دوسری قسم شرک کی ہے یہ جی شیر خفی اور شیر خفی یہ ہے کہ بندہ بظاہر عمل تو اللہ کے لیے کرے لیکن اس کی نیت اوروں کی خوشنودی ہو یا اوروں کو دکھلانا ہو جیسے کہ صحیح ابو بخاری کے حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں ڈالے جانے کے بعد ان کے چیخ اور پکار سے جہنمی بھی پریشان ہوں گے ادور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جہنم میں لوہے کے سندوکوں میں بند کر دیا جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں ان لوگوں میں ایک وہ علماء ہے جو اس لیے دین کو سیکھتے ہیں تاکہ پھر سوز و ساز کے ذریعے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کریں اور مقصد لوگوں پر اپنے علم کا داغ بٹانا ہو اور لوگوں سے داد وصول کرنا اس کا مقصد ہو اللہ کی رضا اس کا مقصد نہ ہو دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مان دیا ہے اور وہ اس اللہ کے دی ہوئی مال کو غریبوں میں تقسیم کرتا ہے لیکن اس نیت سے نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے بلکہ اس نیت سے کہ لوگ اس کو سخی کہیں تیسرا وہ شخص کہ اللہ نے اس کو قوت عطا فرمائی ہے اور وہ صحت مند ہے اور وہ اس صحت کو اور قوت کو اس وجہ سے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اس کو طاقتور کہیں لوگ اس کو بہادر کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و سالم پر اپنے انعامات کو گن گن کے شمار کرے گا اور یہ اس کا اقرار کرے گا کہ اللہ یہ آپ کے مجھ پہ احسانات رہے دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ فما فالت ہی میرے ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے ان نعمتوں میں میرے لیے کیا کیا تو وہ عالم کہے گا کہ اللہ میں نے اس علم کو سیکھا اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہا اللہ فرمائے گا کہ وہ تو نے لوگوں سے داد وصولی کی غرض سے سب کچھ کیا فقط کی لگت دنیا تو تجھے دنیا میں وہ داد مل چکا اما اندی نکشے اور اب تیرے لیے میرے ہاں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ حضور ہوئے اس کو پکڑو فص ال کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور دوسرا وہ شخص جس نے مال کو تقسیم کیا اللہ اس پر اپنے نعمتوں کو بیان فرمائے گا وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا اللہ فرمائے گا فماں فالض علی فی میرے بندے ان نعمتوں میں تو نے میرے لیے کیا کیا تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں قریبوں پہ خرچ کیا اللہ فرمائے گا نہیں وہ تو نے میرے رضا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے لئے قابط اللہ صحیح تاکہ آپ کو صحیح کہا جائے کہ یہ بڑا صحیح شخص ہے اور آپ کو صحیح کہا گیا دنیا کے اندر تو جن سے تو نے داد وصول کرنا تھا وہ تجھے داد دے چکے اب میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلا نہیں ہے اسی طریقے سے جس کو اللہ نے قوت عطا فرمائی اور جس نے اپنے جان کو قربان کر دیا تو اس سے کہا جائے گا کہ بے تو نے میرے لیے کیا کیا وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اپنے جان کو تیرے راستے میں قربان کر دیا اللہ فرمائے گا تو نے میرے رضا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے قال اللہ قد جری تاکہ تجھے مہادر کا القد ملے گفی دنیا تو یہ دنیا میں بہادری کا یہ لقب مل چکا تو یہ وہ شرک ہے کہ جو بظاہر تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے یہ عمل لیکن نیت چونکہ غیروں کو خوش ندی کا حصول ہے لہٰذا اللہ تبارک بتا کہ ہاں یہ بڑی قربانی بھی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی اسی طریقے سے انسان جو بھی عمل کرتا ہے اور اگر اس میں اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی خوشنودی مقصد ہو تو وہ شرکی حفیع کے زمرے میں آتا ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے اللہ انحصن مگر عورتوں کو یعنی جو لوگ مشقین تھے وہ کچھ ایسے ناموں کو پکارتے تھے کہ جو عورتوں جیسے ان نام تھے وہ اللہ شیتان مریدا اور وہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو اللہ اللہ جس پر اللہ نے لعنت کی وقال اور اس نے کہا خز المن عباد کا میں لوں گا تیرے بندوں میں سے نصیب مفوزہ اپنا ایک مقررہ حصہ کہ میں بندوں کا ایک بہت بڑا اپنا ہی گروہ اپنا ہم نوا بنا لوں گا اور پھر شیطان نے اس طرح سے کہا کہ وَلَا ان کو بہکاؤں گا والا امن ہوں اور ان کو امیدیں دلاؤں گا والا اور ان کو سکھلاؤں گا فلاں بد کن کہ وہ چھیرے جانوروں کے کان والمرم اور میں سکھلاؤں گا ان کو بدل اللہ کے بنائے ہوئے صورتیں معذر شیتان ولی اور جو کوئی بنائے شیطان کو دوست نند اللہ, اللہ کو چھوڑ کر فقت خسر خسرانہ تو یقیناً وہ پڑا بڑے سرح نقصان میں جھوٹھی کو امیدیں دلانا کہ بھی یہ گناہ کر لو بعد میں معافی مانگ لو معاف ہو جائے گا یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن کیا دانشمندی ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہیں کہ بھائی ہاتھ آگ میں ڈال دو بعد میں دوا لگا کر کے ٹھیک ہو جاؤ گی اسی طریقے سے شیطان بھی انسانوں کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور پھر بعض لوگ وہ ہے کہ جو جانوروں کے کانوں کو اس نیت سے چیرتے ہیں کہ بے اس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ صحت مند رہتے ہیں حالانکہ صحت کان کی چیزنے میں نہیں بلکہ صحت تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا شاد ہے یہی وہ ہم ان کو وعدہ دیتا ہے یعنی شیطان وہ من انہیں اور ان کو امید دلاتا ہے کما یعیدہم الشیطان الا ورورا اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان سو سب فریب اور دھوکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ شیطان بندے کو کیسے دھوکہ دیتا ہے۔ مثلا جب نماز کے لیے اذان ہو جاتی ہے تو بندہ جب تیاری پکڑتا ہے مسلمان کہ وہ وزو کر کے مسجد میں جائیں تو شیطان آ کر کے اسے کہتا ہے کہ بھائی بہت سارا وقت ہے وزو کر لو گے نماز کے لیے چلے جاؤ گے وہ پھر سو جاتا ہے جب نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وہ مسلمان پھر ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر اسے کہتا ہے کہ بھائی اگر نماز مسجد میں نہیں پڑھی تو اتنی رکاو تو پڑھنی ہے گھر کے اندر پڑھ لو گے کیا مسجد میں اللہ ہے یہاں نہیں ہے تو بندہ پھر مطمئن ہو کر کے لیٹ جاتا ہے کہ چلے جی اب نماز تو ہو ہوگئی ہوگی گھر کے اندر پڑھ لوں گا وقت بہت ہے جب وقت نکلنے لگتا ہے اور بندہ پھر ادا کرتا ہے نماز کا تو شیطان پھر اس کو امید دلاتا ہے کہ بھئی اگر نہیں پڑھی تو اللہ غفور الرحیم تجھے معاف کر دے گا اور اس طریقے سے امیدیں دلا کر شیتان بندے کو اللہ کا نافرمان بنا لیتا ہے اللہ ہے جہنم کا احساس ہے جہنم پیسوں کا ٹھکانا جہنم ہے ولا یہ جدیدانہسا اور وہ اس جہنم سے کہیں بھی باغنے کی جگہ نہیں ملے ان کو ملے گا ولدین امن اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل اور لوگ جملہ تین ہم ان کو داخل کریں گے باغوں میں ایسے بابے تجری میں انہار جن کے نیچے نہر دے رہی ہوگی دین افیح رہیں گے وہ اس میں ابادہ ہمیشہ حق یہ اللہ کا سچا وادہ ہے پون اس میں اور اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے یہ جو آیاتیں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں کے اور کچھ اہل کتاب آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے مذہب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو اہل کتاب نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے افضل ہے اس لیے کہ ہمارا پیغمبر ان کے پیغمبر سے پہلے ہمارے لیے کتاب ہدایت ان کے کتاب ہدایت سے پہلے اس لیے ہم افضل مسلمانوں نے کہا کہ بھائی ہم افضل ہیں اس لیے کہ ہمارا پیغمبر سب سے آخری پیغمبر خاتم النبیین ہے اور ہمارا کتاب یہ اللہ کا آخری مکمل کتاب ہے لہذا ہم تم سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے یہ حیات نظر سکتا ہے کہ محض امیدوں سے کامیابی نہیں ملتی نہ مسلمانوں کو اور نہ اہل کتاب کو جس نے برے اعمال کیے وہ اس کو اس کا سزا پائے گا اللہ کے اشار ہے لئے سب امانی یہ کم نہیں ہے تمہاری امیدوں پر مدار والا امانی یہ اہلی کتاب اور نہ اہلی کتاب کی امیدوں پر میں عمل جو بھی برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی اور وہ نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار عمل میں من من جو بھی کرے گا عمل خواہ وہ عمل صالف کرنے والا مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ ایمان رکھتا ہو تو جنت ہے بس یہی وہ لوگ کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اللہ اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا ایک دل کے برابر بھی تو عمل صالح ہاں وہ مقبول ہے کہ جو ایمان کے ہو اور جو کوئی شخص بظاہر اچھا عمل کرتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ایمان نہیں ہے تو اس کی مثال اس بے سبز شاہ کی طرح ہے کہ جو بھیگنے میں تو سبز دکھائی دیتا ہے لیکن اس کا وہ سبزہ چند لمحات کے لیے ہوتا ہے یا چند گھنٹوں اور چند دنوں کے لیے ہوتا ہے اور پھر وہ خوش ہو کر کے گر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو ایسے ہی اے غیر مسلم کے اگر کچھ اچھے امال ہیں تو وہ اچھے اعمال صرف دنوی زندگی کے حد تک ہیں اللہ اس نیک عمل کی وجہ سے اس کو دنیا, دنیا میں خوشحالی عطا کرتا ہے اس کو صحت عطا کرتا ہے اس کی نیک نامی لوگوں میں بناتا ہے بس اس غیر مسلم شخص کے نیکیوں کا بدلہ اللہ اس کو دنیا میں اس طرح سے دے دیتا ہے وَمَن أحسن دینم ممن اور اس سے بہتر کس کا دن ہوگا جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر مخصن اس حال میں کہ وہ نیک کام نیکی کی کاموں میں لگا ہوا ہو یعنی جس نے اللہ کے سامنے اللہ کے حکموں پر سر تسلیم خم کر دیا وہ تباہ ملتا ابراہیم اور جو چلا دینی ابراہیمی پر جو ایک برف کا تھا یعنی اس نے کسی نوعیت کے اور کسی درجے کے شرک کا امیزش نہ تھا وہ تحضم اللہ ابراہیم اور اللہ نے بنا لیا حضرت ابراہیم کو اپنا دوست وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ کام شاہ محیطہ اور ہے سب چیزیں اللہ کے قابو میں لہذا جب زمین اور آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے تو ان میں سے بندے کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو جو اللہ کی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اور ان کاموں کو کاموں کے کی حصول کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے نہ کہ ماں سوائے اللہ کی طرف الحمد اللہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْلَبُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَرَكْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا پانچ واری سورہ نسا کے یہ انیسواں رقو ہے اور یہ رکو آیت نمبر ایک سو ستائیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو تینتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ نسا کے شروع کے آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت تاکید فرمائی تھی فرمایا ان لوگوں کو کہ جو لوگ یتیموں کی حقوق کے حقوق کی ادائیگی میں کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ یا تو بالخصوص یتیم بچیوں کو اس وجہ سے اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اگر دوسری جگہ ان کی شادی کرائیں گے تو وہ اپنے ساتھ مال و وراثت کو لے کے چلے جائیں گے اور ان کو ضرورت نہ ہو کر بھی ان کو اپنے عقد نکاح میں رکھتے ہیں اور پھر ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ یہ بے انصافی ہے اور اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کاف اور لوگ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں خواتین کے حقوق کے مطابق بول اللہ ہند آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتوہ دیتا ہے ان کے حقوق کے بارے میں فلب اور جو کچھ تمہیں سنایا جاتا ہے قرآن میں ان عورتوں کے بارے میں کہ جو یتیم ہے کہ تم نہیں دیتے ہو ان کو ماں کو تبلا جو کچھ ان کے لیے مقرر کرتے ہو وطر اور تم چاہتے ہو انکن کے ہون یہ کہ ان سے نکاح کرو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ جن یتیم خواتین کو بچیوں کو تم اپنے عقد نکاح میں لینا چاہتے ہو تو پھر ان کو ان کو کا مہر دیا کرو اور مہر اس وجہ سے ان کو اپنے اپنے نکاح میں نہ لو کہ بھئی اگر دوسری جگہ ان کی شادی کرا لی تو یہ مال مالیثت کو ساتھ لے کے چلی جائے گی اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم نے ان کو اپنے عقد نکاح میں رکھنا ہی ہے جبکہ اس عقد نکاح میں کوئی مانے اللہ کا حکم نہ ہو تو تمہیں اجازت ہے لیکن یہ اجازت مشروط مشروط ہے اور وہ اس طرح کہ تم ان کو ان کا حق مہار بھی دو اور ان کے دیگر تمام حقوق بھی ادا کرو کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کی کوئی عزیز فوت ہو جاتا اور وہ اپنے پسمندگان میں کسی بچی کو چھوڑ جاتا اور وہ صاحب حیثیت ہوتا فوت ہونے والا تو اگر وہ بچی حسین ہوتی اور مالدار ہوتی تو وہ لوگ خوشی سے اس کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے اور اگر وہ بدصورت ہوتی مالدار ہوتی تو پھر وہ اس کو اس وجہ سے اپنے اردے نگاہ میں رکھتے کہ بھی اگر دوسری جگہ اس کی شادی کرا دی تو یہ مال و دولت کو اپنے ساتھ لے جائے گی اور پھر شادی کے دوران جو کچھ ان کے لیے مہر مقرر کیا جاتا تھا وہ ان کو نہیں دیا جاتا تھا اور اسی طرح سے ان کے دیگر حقوق بھی ادا نہیں کیے جاتے تھے تو اللہ کا احشاد ہے کہ اگر تمہیں ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کے رغبت ہے تو بے شک ان کے ساتھ نکاح کرو لیکن جو کچھ ان کے حقوق ہے وہ ان کو پورا پورا ادا کرو کسی طرح سے وہ مستقبین دلدانے اور تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تمام بچوں کے مطابق بھی کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں کسی دنیا سے رحلت کرنے والے کے پسماندگان میں اگر بچے رہ جاتے تو ساری دولت اس بچے کے حوالے کر دی جاتی تھی کہ جو بچہ ان سب میں تفرا ہوتا تھا سب میں پلوان ہوتا تھا سب میں لڑاگو ہوتا تھا اور اسی کو والد کا وارش قرار دے کر ساری مال و دولت اس کے حوالے کر دی جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں جو ناتواں ہیں ان کے بارے میں بھی انصاف سے کام لو وہ انصاف پر وما من اور جو کوئی بھی تم بلائے کی کام کرو گے فإن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں یہاں سے خواتین کے ایک اور حق کا تذکرہ ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی خاتون کو اپنے شوہر کے طرف سے بے رخی کا اندیشہ ہو تو خاتون اگر اپنے شوہر کے ساتھ کوئی مصالحت کر دے بجائے اس کے کہ شوہر اس کو طلاق دے دے تو یہ مصالحت بہتر ہے اور وہ مصالحت یہ کہ وہ ذرا اپنے حقوق کے حصول میں تھوڑی سی کمی کر دیں یا اپنے مہر میں اس کے لیے کمی کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احشاد ہے وہ نمراۃ خوفت میں بالحا اور اگر کوئی عورت کے ڈرے اپنے خاون کے لڑائی سے یا بے سے اوازن یا اس کے اعراض کرنے سے تو فلاں جناحا علیہما ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں بینا ماسلحا یہ کہ آپس میں کسی طرح سے صلح کر اس لیے کہ طلاق ایک ایسا آخری حربہ ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں خاندان ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں تو اس جدائی کے مقابلے میں آپس میں کچھ چیزوں پر مصالحت کر دینا شرین و نظر سے زیادہ بہتر ہے وصول و خیر اور صلاح خوب اچھی چیز ہے وہ حضرت الفسا اور دلوں کے سامنے موجود ہے حرس اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے نفسیات کو بیان کرتا ہے اور انسانوں میں مرد بھی شامل ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر خواتین اپنے کچھ حقوق سے دستبرداری اختیار کر لیں تو مردوں نے جو ان کے بارے میں زیادتی اور اعراض کا رویہ اپنا رکھا ہے جو خدا نخواستہ طلاق میں منتج ہو سکتا ہے تو جب اس کے سامنے یہ حرص موجود ہوگی اور یہ موجود ہوگا تو پھر وہ اس کو طلاق نہیں دے گا وہ ان تفصیل و اور اگر تم نیکی کرو اور پر ازگار کرو فاً اللہ کا نہ بات عمر خدیرہ دشک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے بلند دستی و انتا دلو بینسا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ایک ایسے کمزوری کا تذکرہ فرماتا ہے کہ بعض مرتبہ اس کمزوری کو دور کرنا انسان یعنی مردوں کے اپنے اختیار کار میں نہیں ہوتا اگر کسی شخص کی کئی بیجیں ہیں تو ظاہر بات ہے شریعت تو اس کو پابند بناتا ہے کہ وہ ظاہری رکھ رک اور حقوق کی ادائیگی میں سبوں کے ساتھ انصاف سے کام لے اور کسی طرح سے بے انصافی نہ کرے اور اگر ظاہری حقوق کی ادائیگی میں بے انصافی سے کام لے گا تو صحیح احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے وجود کا ایک بڑا ایک حصہ جو ہے وہ فارغ زدہ ہوگا سوکھ چکا ہوگا جو اس شہز کا اپنی بیویوں کے درمیان دنیا میں بے انصافی کی نشانی ہوگی لیکن جو دلی اور قلبی میلان ہے اس پر انسان, انسان کا بس نہیں چلتا تو اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور اس قلبی میدان پر قیامت کے دن اللہ معاخذہ نہیں فرمائے گا اللہ اسی بات کا تذکرات یہاں فرماتا ہے کہ بلندست ہو اور تم ہرگز احتتاب نہیں رکھ سکتے کہ تم عورتوں کے درمیان برابری رکھ سکو بولو ہرستم اگر تم, تم کوشش بھی کرو فلاح تیلو بس تم مائل نہ ہوا کرو کل لل پوری طریقے سے جھک جانا پتا کہ تم چھوڑ ڈالو ان کو کل معلّہ جس طرح ادھر میں لٹکتی ہوئی تم اتنا اپنے اس بیوی سے دوسری طرف مائل نہ ہو جایا کرو کہ اس کو بالکل تم لٹکا کے چھوڑ دو اور اس سے اتنی بے پرواہ ہو جاؤ وہ ان تسلی اگر تم اصلاح کرتے رہو وہ تک تک پریزگاری کرتے رہو فن اللہ کانا غفور اور رحیمہ شکل بخشنے والا مہربان ہے تو جو انسان کے دل میں نہیں ہے اب انسان کے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں ساروں کے لیے تمام بیویوں کے لیے اگر وہ ایک سے زیادہ ہے برابری کا جذبہ بے رکھ سکے اس لیے یہ جذبہ بے اختیار چیز ہے خدا نے نخواستہ اگر میاں بیوی نبانا ہو سکے کسی بھی طرح اور اختلافات تلا پر جا کر کے منتج ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے وہیں تفرفہ اور اگر دونوں جدا جدا ہو جائیں تو یہ یوم اللہ کل اللہ ہر ایک کو اپنے وسطوں سے دوسرے سے لاپرواہ کر دے گا وہ کان اللہ وسین علیما اور اللہ وسطوں والا تدبیر کرنے والا ہے وللہ ما فی وما فی اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وقت وسین اللہ اور یقیناََ ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو اوت اردال من قبل جن کو کتاب تم سے پہلے دی گئی وہ اہ اور تمہیں تقل اللہ،, Barnum, اللہ کا تقوا اختیار کرو وہ ان تکفرو اور اگر تم نہ مانو گے تو فراہ مافی سماوا کے معاف اور بس بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ کام اللہ غنی حمیدہ اللہ بے سب خوبی والا تو اگر کوئی اللہ کے حکموں سے بے رخی برتتا ہے اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے سے انکار کر لیتا ہے کہ اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں حدیث خود ہے مسلم شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان اور جنات سارے کے سارے اگر اللہ کے نافرمان ہو جائے تو اللہ تبارہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومان اسدال ملک کی شہرا کہ ان تمام کا نافرمان ہو جانا میرے خدائی میں ایک ذرہ برابر بھی نقص پیدا نہیں کر سکتے کمی پیدا نہیں کر سکتے جو کچھ انسان اچھائیاں کرتے ہیں وہ اپنی ہی فائدے کے لیے وافس سما ہوا کہ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں وہ کفا بلّہ وکیلا اور اللہ کافی ہے سب کا کام بنانے والا ایشا ایہا الناس اگر اللہ چاہے تو تم کو دور کر دے لوگوں آخرین اور, اور لوگوں کو لے آئے کام اللہ فدیرہ اور ہے اللہ ان سب پر قدرت کرنے والا اس لیے اللہ تبارک و تعالی کو کسی معاملے میں بے اختیار تصور نہ کیا جائے من کوانا یرید و ثواب دنیا جو چاہتا ہو دنیا کا بدلہ فائند ثواب دنیا بل آخرہ تو اللہ کے ہاں دنیا کا بھی بدلا ہے اور آخرت کا بھی بدلا ہے اب یہ انسان کی ضرور ہے کہ وہ اللہ سے صرف دنیا مانگتا ہے یا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگتا ہے تو کان اللہ سمیع بصیر اور اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اس لیے بندہ جو کچھ کہتا ہے جو کچھ کرتا ہے اللہ اس کو دیکھتا اور سنتا ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ا يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا واين تلقوا او الله كان بما تعملون خبيرا پانچ کے سورہ صور نثال کے یہ بیسواں رقو ہے اور یہ رقو آیت نمبر ایک سو پینتیس سے آیت نمبر ایک سو بیتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ مسلمانوں سے دنیا معاملات میں انصاف کے متعلق ربیہ رکھنے کے بارے تاکیب فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو بیچا ہوا نظام زندگی ہے یعنی دین اسلام اس کے بیشمار بنیادی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہمیشہ سچ بولنا ہے اور ہمیشہ انصاف پہ قائم رہنا ہے اللہ تبارک و وطالعہ کا یہی حکم ہے کہ تم کسی شخص کے دنیوی مفادات کے لیے اس کے آخرت کا نقصان نہ کرو اگر وہ محتاج ہے تو تم اس کے بارے میں اس وجہ سے غلط بیانی سے کام نہ لو کہ اگر میں نے اس کے بارے میں سچ بولا تو یہ بیچارہ تو ویسے ہی محتاج یا اگر کوئی شخص غنی ہے تو تم اس سے مرغوب نہ ہوا کرو یا اگر کوئی شخص تمہارا رشتے دار ہے تو تم اللہ کے معاملات میں انصاف کے بارے میں ہمیشہ سچ پہ قائم رہو اور یہ نہ دیکھو کہ آپ کے سچ اور آپ کا انصاف آپ کے کسی رشتہ دار کے خلاف پڑتا ہے یا کسی رشتہ دار کے حق میں اور یہ سچ اور حق اور انصاف کی بات ہر ایک مسلمان کے ذمہ ہر وقت ہر جگہ ہمیشہ کے لیے ہے اللہ کا احساس ہے یا ایوہ آمنو اے وہ لوگ جو ایمان والے قائم رہو انصاف پر شہدا گواہی دو اللہ کی ترو انفسکم اگر اس میں تمہارا نقصان ہو ابل والدین والدین کا نقصان ہو والاقربین یا دیگر داروں کا نقصان ہو کن غنیاً اگر کوئی مادار ہے اور فقیرن یا مختار ہے فلاح تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے تم سے زیادہ فلاح سچوا سو تم اپنے خواہشوں کی تیروی نہ کرو انتا دلو کہ انصاف نہ کرو وہ ان طلبو اور اگر تم زبان موڑ کر بات کرو گے اوتور یا پیلوتے اختیار کرو گے یعنی ان کے بارے میں واضح رویہ نہیں اپناؤ گے بات کو توڑ مروڑ کر کے بیان کرو یا تم ان کے بارے میں شہادت دینے سے گھنی کترا دو تو فن اللہ کا نبی ماتامل پس پر بے شک اللہ تمہارے سب کا منہ سے واقع ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا بندوں کے جان سے بھی زیادہ خرخواہ کہ ایک بندہ کسی دوسرے کا خرخواہ بنے یعنی انسان کا اپنے نفس سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے نہ کہ والدین ہے اور نہ دیگر کوئی رشتے دار لیکن اللہ اپنے بندوں کا ان کے نفسوں سے بھی زیادہ خرخوا ہے لہذا اللہ نے اپنے بندوں کے مطابق جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے خیرخواہی اور انصاف پر مبنی ہیں لہذا اللہ سے بڑھ کر کسی کے خیر خواہ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بالخصوص سچ اور انصاف کے معاملے میں جو کچھ اللہ نے کہا اسی کو حرف اخر سمجھا جائے اور اللہ کے انصاف کے مقابلے میں خود انصاف کرنے والا نہ بنے یادین امن ہوں بولو کچھ ایمان والے ہو آمین و بلّہ تم یقین کرو اللہ کے اوپر اللہ کے رسول کے اوپر بل کتاب اور اس کتاب کے اوپر نزل على رسول جو اس نازل کے اپنی پیغمبر پر ولی کتاب اور اس کتاب پر انزل من قبل جو نازل کی تھی اس سے پہلے اور میں یقور اور جو کوئی یقین نہ رکھے اللہ پر و مداحیح ہے اور اس کے فرشتوں پر وہ ہے اور اس کی کتابوں پر وہ رسولی اور اس کے پیغمبروں پر, و کے پر و جو میں آخری اور قحمد کے دن پر فق العالم باحدہ تو وہ گمرہ ہو چکا ہے بہت دور کی گمراہی میں پڑ کر تو اللہ نے گزشتہ تمام آسمانی کتابوں میں اپنے تمام پیغمبروں کے ذریعے جو پیغام اپنی بندوں تک پہنچایا ان میں ہمیشہ سچ حق اور انصاف کے بات کہنے کا حکم دیا گیا تھا تو ساری کتابوں سارے اور سارے رسولوں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ سچ اور انصاف کی بات کی جائے ان لبین آمن و بے شک جو مسلمان ہوئے سم کفر و پھر کافر ہو گئے سم آمن و مسلمان ہوئے سم کفر و پھر کافر ہو گئے کفران پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے لمیہ اللہ ایسا نہیں کہ ان کو بختے ولہ لہ جن سبیلا اور اللہ ان کو نہیں دکھائے گا جنہوں نے تین کو مذاق بنا لیا جب چاہا اسلام قبول کیا جب چاہا اسلام کو چھوڑ دیا اور پھر اسلام کے مقابلے میں کفر میں ذرا زیادہ ترقی کر لی مزید نا فرمان بن گیا اور پھر جب چاہ پھر مسلمان ہو پھر جب پھر کافر ہوا تو گویا وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے اللہ ایسے مذاق اڑانے والوں کے رہنمائی نہیں فرماتا اور نہ ان کے بخش فرماتا ہے اس لیے کہ دین تو معاشرے میں ایک صالح معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اور جو بندہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہر طرف چلائیں مارتا پھرے تو ظاہر بات ہے اس طرح کے رویے اپنانے سے ایک صالح معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا بشیر المنافقین خوشخبری دیجیے ایسے منافقوں کو بے بحم آزا بن یہ کہ ان کے لیے خطرناک آزاد ہے اب یہ کون لوگ اللہ وہ لوگ یہ تخیز القافرین اولیا المؤمنین جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں وہ کفار کے ساتھ دوستی کو ترجیح دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیوں ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں عزت کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت تو بھائی فإن فإن جمع تمام تر عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہیں لہٰذا اگر عزت چاہتے ہیں تو اللہ ہی کے ساتھ تعلقات کو قائم کریں نہ کہ اللہ کے مخالفوں کے ساتھ وقت نظب اللہ علیہ ممکن اور وہ حکم اتار چکا تم پر قرآن میں تم آیا ہے یہ کہ جب سنو اللہ کی آیتوں کو بہا تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں وہ یو تازہ اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں فنا تک ادو تو تم نہ بیٹھو ان کے پاس حتیٰ یحفی حدیث یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشہور ہو جائے ورنہ نسل ہوں تب تو تم انہیں جیسے ہو جاؤ گے اِنَّ اللَّهَ جَمِعُ الْمُنَافِقِينَ دے شک اللہ جمع کرے گا منافقوں کو اور وَالْقَافِرُونَ کو فِي جَهَنَّمَ جَمِعَ جَهَنَّمَ میں تمام کے تمام کو ایک مسلمان کے اسلام اور ایک مومن کی ایمان کا تقاضی تو یہ ہے کہ جب وہ برائی کو دیکھتا ہے تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرتا ہے اگر ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتا اور ہاتھ سے ختم کرنے میں اگر وہ اسلامی حکومت کے ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں پہ وہ وزور قوت برائی کو ختم کرنے کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کو اللہ کے حکم کے خلاف کاموں کو وزور قوت ختم کرے اگر وہ اسلامی معاشرے کی ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں پر وہ بات کا اثر ٹہ سکتا ہے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ بات کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا برا ہے اور کیا برا نہیں ہے اور اگر وہ معاشرے کے ایک ایسا فرد ہے کہ نہ وہ بات کہہ سکتا ہے نہ وہ بزور قوت اس برائی کو دفع کر سکتا ہے کیونکہ اپنے آپ پہ تو قدرت ہے برائی کی مجلس سے وہ اٹھ جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشاک ہے جمعر امن کو من کرن جو بھی تم میں سے خلاف شریعت کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھے پھلی ضروری ہے کو اپنے ہاتھ سے منع کرے فہم یا اگر ہاتھ سے منع کرنے کے استداد نہیں ہے ہاتھ سے منع کرنے کے استطاعت قانون دانوں کو ہے حکمرانوں کو ہے پولیس کو ہے اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو فبیل ثانی اپنے زبان کے ذریعے جتنے دانا شور ہے جتنے خوباہ ہے جتنے کالم نگار ہے جتنے مبلقین ہیں فعلم یسہ تھی فبی اور اگر زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس برائی کو دل میں برا جان لو اور برائی کو دل میں برے جاننے کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ بندہ اس برائی کے مجرے سے اڑ چڑھا جائے تاکہ کم از لوگوں کو معلوم ہو کہ بھائی ہمارا یہ طرز عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہے یہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے کا ایک طریقہ ہے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں بسون دکھم جو تمہارے تاک میں رہتے ہیں فا فتح من بس اگر تم کو کامیابی ملے اللہ کی طرف سے تعلق کہتے ہیں علم نہحکم کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے انکان اور اگر کفار کو کچھ حصہ ملے گا یعنی مسلمانوں سے نہیں بچائے رکھا وَنم من اور ہم نے تمہارا بچاؤ نہیں کیا تھا ایمان والوں سے فواہ یا کم یومن قیامت ہے وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان احمد کے دل کی کون کافروں کا محافظ رہا اور قوم اللہ کے احکامات کا محافظ وَلَنْ يَجْعَلَ اللہ لِلْكَافِرِينَ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَ اور ہرگز اللہ نہ دے گا کافروں کو مسلمانوں کے پر غلبہ مسلمان اگر مسلمان رہیں تو مسلمان کے مقدر میں اللہ نے لفظ ناکامی لکہ نہیں ہے وَأَخْرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْحَمْدُ لَا دَمِي اَلْحَ فارس النساء کے یہ اکیس مارکو ہے اور یہ اکیس مکو آیات نمبر ایک سوتالیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو ترپن تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اور اس رقو کے آیت نمبر ایک سو اڑتالیس سے چھٹے پارے کی ابتدا ہوتی ہے گزشتہ رقو کے آخر میں منافقین کا تذکرہ ہوتا کہ اگر مسلمانوں کو کامیابی ملے تو یہ مسلمانوں کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے اور ہم تو مسلمان ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کی اس کامیابی میں خود کو حصہ دار بنا لیں اور وہ کچھ نفع حاصل کریں اور اگر کفار کو غلبہ ملے تو پھر کفار کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں گھیرے رکھا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے حملے سے بچائے رکھا ورنہ پتہ نہیں وہ تمہارے سے کیا بنا لیتے اس طرح سے وہ پھر کفار سے اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس رقو میں فرماتے ہیں کہ منافقین کا یہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا رکھا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دونوں فریقوں میں سے ہر ایکوں بیوقوف بنایا ہے اور ان کو دھوکے میں رکھا ہے اللہ فرماتا ہے دراصل انہوں نے خود کو دھوکے میں رکھا ہے کہ یہ درمیان میں لٹکے میں نہ ہے وہ ادھر کے یعنی مسلمان اور نہ ہے وہ ادھر کے یعنی مکمل اثر بلکہ درمیان میں ہے اور اگر درمیان میں رہتے ہوئے اگر یہ کسی اسلامی حکم کی بجاوری کرتے ہیں تو وہ محض لوگوں کو دکھلاوے کے غرض سے اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے اللہ کے خیال ہے ان المنافقین نہبتہ منافق جو خواج وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو وہ خواج اور وہ اللہ ان کو ان کے دھوکے کا بدلا دے گا وہ ایزا قوم ہو جب وہ کڑے ہو نماز میں قوموں کو سالا تو وہ کڑے ہوتے ہیں بڑے کاہلی کے ساتھ اس کاہلی سے وہ فطری کاہلی نہیں ہے کہ جو ایک مخلص مسلمان کو بھی کبھی کبھی لحت رہتی ہے خاص کر کے فجر اور عشاء کی نماز پہ کبھی اونگ آتی ہے نیند آتی ہے کاہلی جائے رہتی ہے تو یہ کاہلی منافقانہ کاہلی نہیں ہے بلکہ یہ تو فطرتی کاہلی ہے یہ تو جسمانی کاہلی ہے اور جو منافطانہ کاہلی ہے وہ وہ ہے کہ وہ تو کڑے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو نماز میں نظر آئیں مقصد ان کا نماز کے ادائیگی سے اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی کامیابی نہیں ہوتے جوراسا وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں بولا یسکور اللہ خلیلہ اور وہ یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر بہت کم اور جو کچھ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس میں بھی لوگوں کے توجہ محسود ہوتی ہے مذہب زبی نبے ادھر میں لڑکتے ہیں دونوں کے بیچ لا الحا اولا نہ ہے وہ ان کے طرف ولا الہ اولا اور نہ ہے وہ ان کے طرف یعنی نہ مسلمانوں کے طرف اور نہ کفار کی طرف اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں فلن سبیلا بس آپ اس کے لیے ہرگز راستہ نہیں پائیں گے الذین اے وہ لوگ ایمان والے ہو لا تحض القافرین اولیاء نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر ابوری دونوں کیا تم چاہتے ہو انت علیکم سلطان مبینہ یہ کہ تم اللہ تبارک وطادہ کے لیے اپنے اوپر سریح الزام لو اس لیے کہ اللہ تبارک وطعہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ بے کفار کے ساتھ دلی رشتے اور تعلقات قائم نہ کرو مسلمان کے مقابلے میں لیکن اگر تم مسلمان کے مقابلے میں اس کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دو گے تو یقیناً تم اللہ کو گویا اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دیتے ہو ان المنافقین دینا بے شک مناسب صدر قلص منار من آگ کے نیچلے درجے میں ہوں گے وَلن تجد لهم اور آپ ہرگز گز ان کے لیے کسی کو مددگار نہیں پائیں گے تابو ہاں مگر جنہوں نے توبہ کیا کے کی کی اصلاح کی مضبوطی سے یعنی اپنی بندگی کو خالص اللہ کے لیے کیا تفاع اللہ کے معلوم ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے چونکہ منافقہ منافقانہ طرز زندگی میں اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونا یہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر نہیں ہوتا بلکہ دنیاوی مفادات کے لیے ہوتا ہے اور جو شخص اس طرز عمل رکھنے والا اگر توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مخلص کر دیں تو اللہ تبارک کو تعالیٰ اس کو حضرت عطا فرمائے گا اور صوف اللہ المین نجن عظیمہ اور جد اللہ ایمان والوں کو بڑا حجرت فرمائے گا ما یساد اللہ کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کے ان شکر تم اگر تم اللہ کا حق مانو وہ آمن اور اللہ کی باتوں پہ یقین کر دو برقام اللہ شاہ اور ہے اللہ بڑا پدردان سب کو جاننے والا تو اللہ کی طرف سے بندوں پر جو عذاب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے خوشی خوشی نہیں آتا بلکہ یہ بندوں کے احمد کا نتیجہ ہے اگر بندے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اللہ کے باتوں پر ایمان اور یقین رکھے تو اللہ اپنے بندوں کے اچھے امان کا بڑا قدردان ہے اور وہ سب کے اچھے امان کو خوب جانتا ہے یہاں پہ پانچ و اپنے اختتام کو پہنچا و اخرا الحمد للہ روح روحیم اس آیات سے چھٹے پارے کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ بیسیں رکو کا اکیسیں رکو کا ایک سو اڑتالیسواں آیات ہے اس آیات میں اللہ تبارک وطادہ مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں فرماتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان میں کوئی کمی یا کمزوری یا عہد دیکھیں تو اس کو بنیاد بنا کر اس کو مشہور نہ کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں میں رسام ہوں اللہ تبارک و مطالعہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے اور اللہ کو اپنے بندوں کا مسلمانوں کے بارے میں یہ طرز عمل پسند ہے کہ وہ ان کے لیے وہ کچھ پسند کریں جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ان کے بارے میں وہ کچھ پسند کریں جو کچھ وہ اپنے بارے میں لوگوں کے درمیان پسند کرتا ہے ہاں اگر کوئی شخص مظلوم ہے اور اس پر کسی نے ظلم کیا ہے اور وہ اس ظلم کے داستان کسی کے سامنے بیان کرے فریاد رستی کی غرض سے یا ان لوگوں کو اس ظالم کے ظلم سے خبردار رہنے کے غرض سے تو یہ برائی برائی نہیں ہے بلکہ یہ ظلم سے آگاہی ہے اور اس ظلم کی مشہوری اللہ تبارک و تعالی منع نہیں فرماتا اللہ کا اشارہ ہے لا يحب اللہ جہاں اللہ کو پسند نہیں ہے اظہار بسوری کسی بری بات کا من القول باتوں میں سے الا من ظلم اس کے جس پر ظلم ہوا ہو وہ کان اللہ سمیان اور اللہ ہے سننے والا جاننے والا ان تبدو خیران اگر تم کھول کر کرو برائی او تو فوہ یا اس کو چھپا کے کرو او اوتاف انسو ان یا معاف کرو برائی کو ان اللہ کا نافو عن قدیرہ تو بے اللہ معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہے کہ جو شخص اپنے پر کیے جانے والے مظالم کو بدل لینے کے احتیاط رکھنے کے باوجود معاف کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا لیکن اگر وہ اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کا بدلہ لینا چاہے عدالت کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کے اس کو اختیار دیا ہے اور رخ دی ہے ان الدینہ بے شک ہو لوگ فرون نب اللہ جو منکر ہے اللہ کے وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کے وزریدون اور چاہتے ہیں رسول ہی کہ وہ فرق نکالے اللہ میں اور اس کے رسولوں میں وہ یقول اور وہ کہتے ہیں نمن و بازن کہ ہم مانتے ہیں بعض حکموں کو انقربازن اور بعض حکموں کا انکار کرتے ہیں وہ یرییدون اور چاہتے ہیں ایت بین نظارے کا زبیلا یہ کہ وہ ان دونوں کے بینا بین کوئی راستہ نکال دے یعنی بھیج کا کوئی راستہ نکال دے یہ اصل میں منافقین کا بیان ہے اور ان کے طرز عمل کو اللہ نے یہاں واضح کیا ہے اور منافقین اکثریت جو تھے وہ یہود میں تھے یا وہ لوگ جن کے یہود کے ساتھ گہرے رسم و روابط تھے وہ لوگ یہ منافقانہ رویہ اپنائے ہوئے تھے کہ جو اللہ کے بعض حکموں کو تو مانتے تھے کہ جن کے عمل پیرا ہونے سے ان کی کسی خواہش کے اوپر زخم پڑتی ہو اور اللہ کے جو حکم ان کے خواہش کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہوں تو وہ اس کا انکار کر جاتے ہیں اور اسی طرح وہ بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعضوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ وہ کوئی درمیان کا راستہ نکال دیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی تو اصل میں کفر ہے اور ایسا طرز اور رویہ اپنانے والوں کو مسلمان نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے بعض حکموں کو نہ ماننا گویا سارے حکموں کو نہ ماننے کے مطابق ہے اور اللہ کے بعد رسولوں کو نہ ماننا گویا سارے رسولوں کو نہ ماننے کے مترادر ہے اللہ کا احساس ہے بولا اکم الکافرون حقا یہی لوگ ہیں دراصل کافر وہ آت نال کا فرین مہینہ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے از اللہ کا عذاب والذین آمنوا امن ابلّہ اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اللہ پر وہ اور اس کے تمام رسولوں پر غلام بین احد منہم اور انہوں نے کوئی تفرقہ نہیں کیا ان کے درمیان خدا کا صوفی یہی وہ لوگ ہیں کہ جلد ان کو ان کے اعمال کا بدلا دیا جائے گا وہ کام اللہ غفور اور اللہ اور اللہ والا مہربان یعنی بشریعت اگر ذاتی طور پہ ان کے اعمال میں کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہو تو اللہ غفور الرحیمہ سے معاف کر دے گا لیکن ان کے مقابلے میں جو منافقین ہیں چاہے وہ یہود ہو یا یہود سے لب رکھنے والے کوئی اور جو اللہ کے بعض حکموں کے انکار کرتے ہیں اور بعض حکموں کا اقرار کرتے ہیں اللہ تبارک و دانا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آزادی مہین ہے اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان تمام کمزوریوں کے باوجود کسی پیغمبر اور رسول کا انکار نہیں کرتے اور نہ کسی آسمانی کتاب کا انکار کرتے ہیں اور مسلمان الحمدللہ اس بارے میں بڑے وسوتے نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے بغیر ان کے پاس بھی کاریہچار بھی نہیں ہے اگر وسطِ نظری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر وہ مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے لیکن ان کے مقابلے میں دنیا میں وسعت نظری کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اہلی کتاب اگر بعض تغمبروں کو مانتے ہیں تو بعضوں کو نہیں مانتے بعض آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں تو بعضوں کو نہیں مانتے جیسے کہ ہمارے آخری اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی نہیں مانتے یا یہودی نہیں مانتے یا وہ یہود بعض بوسرے تہمبروں کو نہیں مانتے یا اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے تو یہ کیسے وسطی نظری ہے يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سأل موسى أكبر من ذلك فخالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا چٹے پارے سرائے نثار کی یہ بائیسواں رکو ہے اور یہ رقو آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر ایک سو تینسٹھ تک کی آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلی کتاب کے کچھ سوالات کے متعلق مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اہلی کتاب کے بے سر و پا سوالات اور اعتراضات پر کوئی توجہ نہ دی جائے اس لیے کہ ان کے اس طرح کے سوالات اور اعتراضات سے محض وقت کا ضائع مقصود ہے اور مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاوص میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آئے اہل کتاب میں سے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو حضرت علیہ السلام بھی تو اللہ کے تھے اللہ نے ان کو کتاب ایک ہی مرتبہ عطا فرمائی تو آپ کو اللہ توڑا توڑا کیوں عطا فرماتا ہے اگر آپ کو کتاب ایک ہی مرتبہ عطا کی جائے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بے مقصد قسم کے سوالات ہیں ان سے یہ پوچھ لیجیے کہ جن لوگوں کی طرف اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر کے مروز فرمایا تھا اور پھر اللہ نے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابت کو عطا فرمائی ایک بار ہی اللہ نے عطا فرمائی تو کیا اس وقت کے تمہارے جو رشتہ دار تھے کیا وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بات کو مان گئے تھے بلکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اللہ ہمیں دکھا دو اور جب اللہ کے باتیں ان لوگوں نے سنی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے اگر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تو یہ آپ پر ایمان کہاں لائیں گے اللہ کا احساس ہے یس الک کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب یہ کہ تو اتار لا ان پر کتابا میں نہ سمائے کوئی کتاب آسمان سے اللہ کا ارشاد فقط موسا اخبار سو یہ سوال کر چکے ہیں علیہ سلام سے اس سے بھی بڑھ کر فقرو پس انہوں نے کہا الله نہرتن ہم میں اللہ بالکل سامنے یعنی یہ اتنے گستاخی میں آگے بڑھے بچی بے انصافی وضاحت گزر چکی ہے سمت الجلہ پھر انہوں نے بنایا بچے کو میں بادما جا تو بعد اس کی, کی ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھی جی. تو ہر دم و سال سلاۃ جب کچھ دور پہ چلے گئے اور پیچھے یہ لوگ سارے کے سارے سامیلی کے سے میں آگے باوجود اس کے کی موسیٰ علیہ السلام کی کے موجزات کو دیکھ چکے تھے اور ان موجزات میں سے ایک موجزہ بہت بڑا اب قریب ترین ہو گزرتا اور وہ تا دریا کا پھار کر دینا اللہ کا اشہاد ہے فعافون آن ذالک پھر بھی ہم نے ان کو معاف کیا وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ اور ہم نے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طریق غلبہ ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کی بنی ان کا فرعون کے قوم پر جو کہ نبتی تھے ان کے غالب آنا ممکن ہی ظاہر اسباب کے ممکن نہ تھا لیکن ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو غلبہ تھا فرمایا تھا کیا یہ غلبہ ایک بہت بڑی نبوت کی نشانی نہ تھی نا ہم, ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ کو ان کے وعدوں کے مطابق تو قلنا لهم وخذوا الباب فرحمنا کہا تا کہ داخل ہو جا دروازے میں سجدن سیدھا کرتے ہوئے یعنی فرمانبردار ہو کر وقلنا اور ہم نے کہا, تھا کہ داخل ہو اور ہم نے کہا تھا ان سے لاتادو کی کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو وہ اکثر عامل ہم اور ہم نے ان سے مضبوط بات لے رکھا تھا لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ان سارے باتوں کا انکار کیا تھا کوئی طور جب ان کے اوپر اٹھایا گیا تو وقتی طور پہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں لیکن جب وہی دور ان کے اوپر سے ہٹایا گیا جس کے دامن میں یہ لوگ رہائش پذیر تھے تو انہوں نے پھر انکار کیا جب مساج و سلام سے ان لوگوں نے گانا طلب کیا سبزی کی صورت میں دال کی صورت میں تو اللہ تبارک وطر نے حکم دیا کہ بھائی فلاں بستی میں جاؤ فرمانبرداری برداری کے ساتھ داخل ہو جاؤ تمہیں ملے گا تو بجائے فرما بردار بننے کے یہ لوگ نافرمانی کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور پھر جب ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی ہفتے کے دن کو تم صرف اپنے عبادت کے لیے مخصوص کرو جو کہ ان کی خواہش کے مطابق تھی تو ان لوگوں نے ہفتے کے دن بھی زیادیاں کرنا شروع کی اور اللہ نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود ان لوگوں نے شکار کرنا شروع کر دیا فو مانق ذہنی ساقہ ہوں سو ان کو سزا ملی ان کے انحدشیوں کی وجہ سے وہ قفر حمب آیات اور ان کے اللہ کے آیاتوں کے انکار کے وجہ سے وہ قطل حم المبیا ابغیر اور ان کے ناحق کے خون کے وجہ سے وہ قول غلوب اور ان کے اس پر ہمارے دل پر خلاف ہے بلتوا بے بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر ان کی کفر کے کفر کی وجہ سے فلاں امن اللہ خدیلہ صبح ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ دانا اور سمجھدار کہتے تھے اور آج بھی اہلی کتاب یہ خصوص اپنے آپ اب کہتے کہ مسلمانوں کی یہ قصے اور کہانیاں ہم پر کوئی اثر نہیں کر سکتی ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اصل میں وہ اس یہ باتیں اپنے کفری اعمال پر جم کر رہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ جس کفر نے ان کے دل کے طرف روشنی کا کوئی راستہ برتی نہیں رہنے دیا کفل وہ قبول اور ان کے اس کفر اور اس بات پر اللہ مریم ابتم کہ جو انہوں نے حضرت مائے مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا وہ قول اور ان کا یہ کہنا اِن قتل من مسیحا کی ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسا بیٹے مریم کو رسول اللہ, اللہ رسول اللہ جو اللہ کا رسول اللہ جو اللہ کا رسول تھا اما قتل ان قتل نہیں کیا فلگو ہو اور نہ ان کو سولی چڑھایا شب لحم لگے نختہ لفی اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس میں لفی شکم ہو البتہ وہ اس میں شکمے میں پڑے ہوئے ہیں ماں من علم ان کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں البا ازن نے سوائے اٹکل یا گمانوں کی کے پیچھے کے وَمَا قتل يَقِينًا یقین اور انہوں نے حضرت صاحب السلام کو قتل نہیں کیا بر وفاف اللہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھایا اور ہے اللہ زبردست حکمت والا تو یہ وہ آیا ہیں کہ جن کے روح سے عیسائیوں کا عقیدہ باطل قرار پاتا ہے کہ ان کے خیال میں حضرت عیسہ اللہ علیہ اللہۃ سولی پہ چڑھائے گئے اور ان کی وصولی پہ چڑھنا ہمارے گناہوں کے لیے معافی بن گئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اعصع صلاحت والسلام کو کسی نے بھی سولی پہ نہیں چڑھایا بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا وہ امن عادل کتابیں اور جتنے بھی فرقے ہیں اہلی کتاب کے المنبی قبلم ہوتی سو وہ عیصح پر یقین لائیں گے ان کے مرنے سے پہلے پہلے یعنی قیامت کے قریب اب تو عیساء الیہ سلاۃ کے بارے میں آلی کتاب کی کئی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خود خدا ہے بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے ایک روح القدس ایک حضرت عیسیٰ اور ایک اللہ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے ایک روح ایک اللہ دوسرے عیسیٰ اور ایک مریم لیکن قیامت کے دن یہ تمام فرقے جب حضرت عیسیٰ علیہ صلاحۃ وسلام کے تعلیمات کو سنیں گے تو پھر یہ اپنے موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے اور یہ اپنے پہلے کے اپنائے ہوئے عقیدے سے توبور طائب ہو جائیں گے اور یومن قیامتی یقون علیہ شہیدہ اور قیامت کے دن ہوگا وہ ان پر گواہ گناہوں <حَادُوا> کی کے وجہ سے ہر ہم نے حرام کی تھی ان پر تو یہ بات ان بہت ساری باقی چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی سب اللہ کثیرہ اور اس وجہ سے کہ وہ روکے تھے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے سے کسرت کے ساتھ روکا کرتے تھے تو اس سزا کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر حلال کی ہوئی چیزوں کو بطور سزا کے اللہ نے حرام قرار دیا وہ اخذم اور ان کے سود لینے کی وجہ سے تو گویا سود اہمی کتاب کے لیے بھی اللہ نے حرام قرار دیا تھا اور انہوں نے اس سود کو حلال جان کر کے اس کو اپنایا اور یہ کہا کہ یہ سود بھی تو لین دین طرح ایک نفع ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ قزم ہو اور ان, کی ان کو ممانعت ہوئی تھی اس سود کے لین دین سے وہ اکلنا اور اس وجہ سے ان پر اللہ نے حلال چیزوں کو حرام کیا کہ وہ لوگوں کا مال کھاتے تھے نہ حق طریقے سے دھوکے کے ذریعے فریب اور فراڈ کے ذریعے وہ آسم نادری نازابن علیما اور ہم نے تیار رکھا ہے کافروں کے واسطے درناک عذاب اللہ کیسک لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم کے اندر پختگی رکھتے ہیں والمؤمنون اور ایمان والے یہ بما انزل ضلع وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کے طرف اماضل قبل کا اور وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے یعنی تو اس لیے کہ ان پختہ عالموں کو اپنے آسمانی کتابوں کے حوالے سے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے ایم، ایمان لانے میں اللہ کے آخری رسول کے اوپر ایمان لانا بھی شامل ہے اگر اس کے زمانے کو پڑھایا جائے تو پھر ان کی مدد بھی شامل ہے تو اسی لیے ایسے اہلی کتاب جو منصف عالم ہے اللہ کے رسول کے زمانے کو پڑھ کر وہ روپے اسلام کو قبول کر چکے ہیں نسول اور وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں علم اتون زکات اور جو زکوۃ ادا کرنے والے ہیں والمؤمنون الاخر اور جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر آحرت کے دن پر عظیمہ سو یہی یہ لوگ ہیں کہ ہم جلد ان کو بہت بڑا اجر ادا کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ایسے اہلی کتاب کے لیے دوہرا اجر ہے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھا کہ ہموروں کو رسول مانا ایک اس ایمان اور یقین کی وجہ سے اور دوسرا اجر اس وجہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن کا انہوں نے اقرار کیا دوسرا اجر اللہ اس پر ان کو عطا فرمائے گا لیکن اگر وہ لوگ اپنے آپ کو اہلی کتاب کہتے ہوئے قرآن اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہے تو حقیقت میں وہ اپنی کتابوں کے ماننے والے نہیں ہیں اگر وہ اپنی کتابوں کے ماننے والے ہوتے تو ان کی کتابوں کے ماننے میں تو یہ بات بھی داخل تھی کہ اللہ کے رسول، آخری رسول پر ایمان لانا ہے لہٰذا انہوں نے اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا اور اللہ کے ایک حکم کا انکار ہوا تمام احکامات کا انکار ہے الحمد للہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباق وعيسى وأيوب ويونس وحارون وسليمان داود زبورا پارے سورہ نساء کے یہ تیسواں رکو ہے اور یہ رقو آت نمبر 163 سے لے کر ایک نمبر بہتر تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک وطالعہ نے اہلی کتاب کے ایک جانے والے سوال کا جواب دیا ہے اور اہلی کتاب کا سوال جو گزشتہ رکو میں ذکر ہو چکا ہے کہ اب اللہ کی رسول ہے تو آپ کو اللہ نے ایک ہی بار کتاب کیوں عطا نہیں کی جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس رقو میں کہ بھائی یہ تو میرا ثوابین ہے جس کو چاہتا ہوں اس کو ایک مرتبہ کتاب عطا کرتا ہوں لیکن اپنے پیشتر پہ غمبروں کو جو میں نے وہی دی اور ان پر وہی نازل فرمائے وہ بددریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ان پہ اپنے احکامات نازل کیے اور یہ انسان کے فطرت کے عین مطابق ہے اگر ایک ہی مرتبہ یکبارگی اللہ ان کو اپنے احکامات عطا کرتا ان پہ نازل کرتا تو پھر وہ لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں اس لیے کہ سارے برائیوں سے فوری طور پر دستبردار ہونا اور دستکش ہونا بڑا مشکل کام ہے اور فوری طور پر وہ تمام نیکیاں کرتے رہنا کہ جس سے انسان اس سے پہلے نہ ہو یقیناً وہ نفس پر گرام گزرتی ہے لیکن اللہ نے تھوڑے تھوڑے احکامات نظر فرمائے تاکہ لوگ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کے آگے ہوتے چلے جائیں منہیات سے خود کو بچانے بچاتے چلے جائیں اور اللہ کے احکامات کے خود کو پابند بناتے چلے جائیں اور وہ کسی مشکل میں نہ پڑے اللہ تبارک و تعالی نے یہی طرز اکثر ہمبروں کے, کے بارے میں اپنایا ہے تنا چنگا کے شاد ہے بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی کما اوحینہ الا نوہند جیسے کہ ہم نے وہی کی تھی حضور علیہ السلام کی طرف ون ندی نمبادی اور ان پیغمبروں کے طرف جو ان کے بعد وہ گزرے ہیں واحنا اللہ ابراہیم اور ہم نے وہی کی حضرت ابراہیم کو و اسماعیل و اصحف اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاف کو و یاقوب اور حضرت ابوب ول اور ان کے اولاد میں جو پیغمبر ہو گزرے ہیں ان کو واس اور حضرت عصاف کو و ایوب اور حضرت ایوب کو ویونس اور حضرت یونس کو وہ ہارون و سلمان اور حضرت ہارون اور حضرت سلمان کو وہ آطینہ زبور اور ہم نے دی تھی داود علیہ السلام کو ضبور تو یہ سارے پیغمبروں کو ہم نے ان سبوں پر ہم نے وہی نازر کی اور وہ وہی بددریج دی یعنی سبوں کو ہم نے ایک ہی مرتبہ کتاب تو نہیں بھی تھی اور ان پیغمبروں کو اے اہلی کتاب تم بھی پیغمبر مانتے ہو اگر ان کو پیغمبر مانتے ہو باوجود اس کے کے ان پر وحی ایک مرتبہ ایک ہی کتابی صورت میں اللہ کی طرف سے نہیں آئی تو پھر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اس وجہ سے اعتراض اور سوال کیوں گا ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ حکامات بتدریج کیوں دے رہا ہے وَرُسُولَنْ قَدْ قَسَسْن اور کئی پیغمبر جن کے واقعات اور احوال ہم نے آپ کو سنائے من قبل اس سے پہلے ورسول اللہ نقص اور کئی پیغمبر کے جن کے حالات اور احوال ہم نے آپ کو نہیں سنائے بک اللہ تکلیمہ اور باقی اللہ نے موسا سے تکلیمہ بالکل صاف باتیں کہنا اور بہت صاف اور وضاحت کے ساتھ باتیں کرنا یعنی وہ کوئی خوابیدہ قسم کے یا مد انداز میں باتیں نہیں تھی بلکہ وہ بیداری کے عالم میں بڑے صاف طریقے سے اللہ نے براہ راز بغیر کسی واسطے کے حضرت علیہ السلام سے باتیں کی تو یہ مختلف معجزات ہیں جو اللہ نے مختلف ادوار میں مختلف پیغمبروں کو مختلف صورتوں میں عطا کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک معجزے کو ہی اصل مان کر باقیوں کو اس پر پرکھا جائے بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے جس کو چاہتا ہے مختلف معجزات عطا فرماتا ہے رسول مبشرینہ ہم نے بھیجے پیغمبر خوشخبری سنانے کے لیے کہ وہ نیک پر نیک عمل کرنے والوں کو اللہ کے ہاں سے خوشخبری سناتا ہے وہ منظرینہ اور ڈر سنانے والے کی سنانے کی غرض سے کہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے انجام دساتے لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ علّہ تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر کوئی موقع بادر رسول پیغمبروں کے بعد تاکہ قیامت کے دن کسی کے پاس حجت کا کوئی بہانا اور کوئی دلیل نہ رہے کہ پرورتگا تو نے ہمارے رہنمائی کے لیے رسوئی نہیں بھیجے اور حکیمہ اور اللہ زبردست حکمت والا ہے لڑکن لیکن اللہ شاہد ہے بیما اس پر انزل جو کچھ نازل کیا ہے آپ علم ہی کہ نازل کیا ہے اللہ نے اس کو اپنے حلم کے ساتھ یشون اور فرشتی بھی اس بات کی گواہ ہے وہ کفا بلّہ شہید اور اللہ کافی ہے حق ظاہر کرنے والا ان ال اللہ کفر وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ سدو الصدیل اللہ اور جنہوں نے روکا کے راستے سے گمراہ ہو گئے بہت دور کی گمراہی میں پڑ کر ان اللہ كفروا بے وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ اور جنہوں حق باز کو دبائے رکھا لم یقین اللہ اللہ ایسوں کو ہرغز نہیں بخشے گا وہ اللہ لیہ اور نہ اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا راستہ دیکھائے گا بھی تو اللہ طریقہ جہنما سوائے جہنم کے راستے کے خوردی نفیحہ ابودا جس میں وہ رہا کریں گے ہمیشہ وکا نظار کا سیرہ اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے الحق یقیناً تمہارے پاس رسول آ چکا ٹھیک بات لے کر میں رب تمہارے وقت کی طرف سے آمین خیر اللہ سو مان لو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ ان تک فرو اور اگر تم انکار کرو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سماوات والا اور سو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ قان البہ علیمن حکیمہ اور ہے اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا کہ کون فرمامردار ہے اللہ کے بندوں میں اللہ کا اور کون نافرمان ہے اللہ کے بندوں میں اللہ کا اللہ سبوں کو جانتا ہے اہل کتاب لا تغلو دینی دینکم اپنی دین کے اندر مبالغہ آرائن نہ کروقہ اور مت کہو اللہ کے شام مگر سچی بات ان مسیح المریم بے شک مسیح عیسا بیٹا مریم رسول اللہ و اللہ کا رسول ہے و کریمت اور اس کا کلام ہے انقاہ الہ مریم جس کو ڈالا مریم کے طرف روح ہو اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہے اب اللہ کی طرف سے روح ہونا یہ اور چیز ہے اور اللہ کا روح ہونا یہ اور چیز ہے اہلی کتاب میں سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ کے متعلق اپنے دین میں یہ مبالغہ اختیار کیا کہ بے عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام اللہ کا بیٹا ہے یعنی اللہ کا یز ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے دین کے اندر یہ مبالغہ آراہی نہ کرو اس لیے کہ ہر انسان میں روح اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے بعض روح کے لیے اللہ ظاہری اسباب پیدا کرتا ہے اور بعض روحوں کے لیے اللہ ظاہری اسباب پیدا نہیں کرتا جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا السلام کہ حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کے لیے کوئی اسباب نہیں تھے نہ والد تھا نہ والدہ تھی حضرت مائ مریم کا بھی کوئی سہارا نہیں تھا ایک ہی حضرت آدم تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کی والدہ تھا و... لیکن والد نہیں تھا فَآمِنُوا بلّہ ورسول ہی سو ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسولوں پر ولا تقول سلاثت اور تین نہ کہو ان تصلیس کا عقیدہ نہ کرو ان تب خیر اللہ کُن باز آ یہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہے اس لیے کہ اللہ واحد وہ ایک ہی معبود ہیں صبح وہ پاک ہے ان له اس بات سے کہ اس کے اولاد ہو لہو مافل سماوات وہ محفل اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وقفہ بل وکیلا اور اللہ کافی ہے سب کا کام بنانے والا وہ اخردانہ الحمد للہ قبیلہ زمین فن عباد پاری چوبیسواں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر ایک سو بہتر سے لے کر کا اختتامی سورت آیت نمبر ایک سو تک کے عیاتوں مشتمل ہے اور یہاں پہ سورت ختم ہو جاتا ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے متعلق عیسائیوں نے جو مبالغہ آرائی سے کام لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ یا ابن اللہ کہنا شروع کر دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہی تعلیمات ایسوی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام نے تو اللہ کے بندہ ہونے کو ہرگز اپنے لیے آر نہیں سمجھا اور اسی طریقے سے بعض اہل کتاب ہوتے تھے کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے بھی کبھی اپنے آپ کو اللہ کا مخلوق سمجھنے میں ہار نہیں محسوس کرتے اور اللہ کے بندوں میں سے جو بھی اپنا بندہ ہونا ہار محسوس کرے گا تو اللہ جلد ان کو اپنے طرف متوجہ اٹھائے گا اور پھر ان کا حساب لے گا اللہ کا احشاد ہے لئی استن کے مسیح مسیح کو ہرگزہ نہیں ہے عبداللہ یہ کہ وہ بندہ ہو اللہ کا ولن ملائی قت المقربون اور نعم مقرر فرشتوں کو اور میں یہ استن قانح اور جس کو ہار آئے اللہ کی بندگی سے وہ یس اور خود کو بندے ہونے سے بالا سمجھے تکبر کریں فسیا شروح ایرے ہی جمیاں صبح جمع کرے گا ان سبوں کو اپنے پاس اکٹھا کر کے احمد لذیذ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے وہ عمل السوخت جنہ چی امار کی فیوسی ہی تو ان کو پورا, بدلے گا پورا دے گا ان کا بدلہ وہ یزید حکمن اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فصل سے یعنی جتنے ان کے نیکیہ صرف ان برابر اجر نہیں دے گا بلکہ اپنے طرف سے ان کے ساتھ اور بھی نیکی شامل کر کے اللہ اجرتا فرمائے گا وہ امن ندی نس تنقف اور وہ لوگ جنہوں نے ہار کی وہ تقبرو اور تکبر کے یعنی خود کو اللہ کے بندہ ہونے سے بھلا سمجھا بن علیما سو اللہ ان کو آزاد دے گا درنا کا جدم اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے منجونی اللہ, اللہ کے سوا کسی کو حمایتی نہ کسی کو مددگار تو کیا خیال ہے حضرت عیسائی سلاط وسلام کے مطالعہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے محروم کرنا چاہتے ہوں گے ہر گز نہیں یہ عیسائیوں کا اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے یا لوگوں کا تمہارے پاس پہنچ چکی ہے تمہارے رب کے طرف سے واضح دلیل الیکم نورن اور ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف ایک روشنی مبینہ جو بڑی واضح ہے یعنی قرآن قرآن ایک ایسی روشنی ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کو اس کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کو اندھیرے میں بٹکتا ہوا، نہیں فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اللہ پر وہاں فسم نے اللہ کے حکم کو مضبوط خطام رکھا ان کی رحمت مل ہو سو ان کو اللہ اپنے طرف سے اپنے رحمتوں میں دخل کرے گا اور فضل میں وہ یہ سورات و مستقیمہ اور جلد اللہ ان کو اپنے طرف سی راستہ بتائے گا یسونت وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتو دیتے ہیں کلال کے متعلق سورہ نساء کے اس آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا مسئلہ واضح فرمایا ہے کلالا اس شخص کو کہا جاتا ہے یا اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اپنے اصول اور فروع نہ ہو یعنی نہ والدین ہو اور نہ اولاد بلکہ دائیں بائیں رشتے دار ہو یعنی بہن بائی ایسا شخص یا ایسی خاتون اگر فوت ہو جاتی ہے تو اس کے مال متروکا کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا اس آیات میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے جی کہ اللہ یفتیکم تمہیں حکم دیتا ہے یا فتح دیتا ہے قلالہ قلالہ کے بارے میں ان کا اگر کوئی شخص فوت ہو جائے لہ کی کوئی اولاد نہ ہو کوئی بیٹا نہ ہو لہو پختون اور اس کے ایک ہی بہن ہو تو فلاح ما ماترک اس کو آدھا ملے گا جو کچھ وہ چھوڑ چکا ہے اور باقی جو مال ہے وہ دیگر رشتے داروں میں تقسیم کر دیا جائے گا بھگوا یا رسوہ اور وہ بھائی وارث ہے اس خاتون کا ولدن اگر اس کا کوئی بیٹا نہ ہو یعنی بھائی اپنے بہن کے تمام مال کا وارث ہے تس نہ کہنے پھر اگر وہ بہنیں دو ہوں فلاح مد تو ان کو دو تہائی ملے گا مما اس میں سے طرح کا جو ان کا بھائی چھوڑ مرا وہ انکانوں اخبتان اور اگر کسی شخص کے کئی رشتہ دار ہوں مرد اور خواتین فلح زکاری مصل حلسین تو اب مارے وراثت کا تقسیم اس طرح ہوگا کہ ہر مرد کو دوگنا حصہ ملے گا خواتین کے مقابلے میں اور اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے تو بلّم اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سارے مسائل بیان کرتا ہے اور یہ کہ کہیں تم گمراہ ہو جاؤ اور اللہ بالکل نشن حلیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے کہ کون سے شخصیت کو کتنا مال ملنا چاہیے کتنے اس کی ضرورت ہے کتنا اس کا حق ہے یہ اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا وہ افسر الداوان الحمد للہ رب المین یہاں پہ سورص اپنے اختلاب کو پہنچا Ha, ha, ha.